أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فقول بِأَنَّا مُسْلِمُونَ سوریہ عال عمران کا دعویٰ ان چار مقصدی مسائل کا بیان ہے جو کہ صورت البقارہ میں مقصد اور دعویٰ کے طور پر ذکر ہو چکے ہیں یہاں ان کا بیان بترقی علامہ ماسب ایک اس بات توحید دوسرا اسبات رسالت تیسرا جہاد فی سبیل اللہ اور چوتھا مقصدی دعوی الانفاق فی سبیل اللہ ہتا صورت مضمون کے اعتبار سے منقسم ہے تین حصوں میں پہلا حصہ پہلی ترسٹھ سکسٹی تری آیتیں تھی اور اس پہلے حصے میں پہلا مقصدی مسئلہ اور دعویٰ بیان ہو رہا تھا جو کہ اللہ رب العزت کی توحید کا اس بات ہے یہ پہلا حصہ ابواب ثلاثہ پہ منقسم تھا تین ابواب تھے پہلا باب پہلی ستارہ آیتیں آیت نمبر اٹھارہ سے پچیس تک دوسرا باب اور چھبیس سے ترسٹھ تک تیسرا باب تھا ہر باب میں چھین چھے باتیں تھیں اور ہر باب کی پہلی بات دعو توحید بل اب یہاں سے آیت نمبر چونسٹھ یہاں سے آیت نمبر ایک سو ایک تک یہ دوسرا حصہ ہے سوریہ عمران کا مضمون کے اعتبار سے اور اس دوسرے حصے میں دوسرا مقصدی دعوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ذکر ہو رہا ہے اور منکرین رسالت دشمنان رسول یعنی اہل کتاب کی پندرہ خباستیں ذکر ہو رہی ہے یہ پندرہ در درحقیقت انکار رسالت کی پندرہ وجوہات ہے ان ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا تھا اس کی یہ پندرہ وجوہات تھی جو کہ خباستوں کے طور پر ذکر ہو رہی ہے آیت میں پہلی خباست اتخاذ الاحباری و روحبانی ف والتحریم اپنے مولویوں اور پیروں کو الوحیت کا مرتبہ دینا حل حرمت کے فیصلوں میں یہ اختیار اور قدرت اللہ رب کائنات کی ہے کہ وہ ایک کام اور ایک چیز کو حلال ٹھہرائے یا حرام ٹھہرائے مخلوق کے پاس حل حرمت کا اختیار نہیں ہے یہ فیصلے نہیں کر سکتے لیکن اہل کتاب نے اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کو یہ درجہ دیا تھا ربوبیت والا ف تحریمی و تحلیلی تو دعوت ہے ان کو اور یہ نصارہ کے تیسرے شبہ کا بھی جواب ہے نسرانیت کا تیسرا شبہ اور تیسرا اصل یہ تھا کہ کتب الحیہ میں نسرانیت کی توثیق ہے تو اس کا جواب کتب الحیہ میں توحید کی توثیق ہے اور نصارہ تو شرک میں مبتلا تھے ان کو تو دعوت توحید ہے اللہ کی ہر کتاب میں وہ کلمہ تھا جو سوا بیننا نا وبینہ ہے اللہ نا الا اللہ والا نسرانیت میں تو شرک ہے الیا احل کتاب کلیمتن سوا امبینا نا وبین کم کہہ دیجئے او کتاب والو آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی طرف ایک ایسی بات کی طرف سوا امبین نا وبین اے مستویت بیننا ناوبین کم لائق تلی ففی حل قرآنوں غلط طورا تو انجیل ایسی بات جو میری ہماری اور آپ کے درمیان اتفاقی ہے لا تلی فیہ القرآن اختلاف نہیں کیا اس میں قرآن نے غلط طورا طل انجیل اور نہ تورات اور نہ انجیل نے اختلاف کیا وہ اتفاقی مسئلہ ہے کون سا اللہ نا الا اللہ یہ دعوت ایمان ہے اہلی کتاب کو اللہ نا الا اللہ کہ ہم بندگی اور عبادت نہیں کریں گے مگر صرف اور صرف ایک اللہ کی ولا نشری کبھی ہی اور شریک اور حصہ دار نہیں ٹھہرائیں گے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی یہ اتفاقی مسئلہ تھا اللہ نہ نا ابود اللہ ولان شریکبی شیا ولاد اباد نا بادن ارباب مندون اور نہیں پکڑے گا نہیں پکڑیں گے ہم میں سے بعض باز. بازوں کو اربابن اختیار مند اور واکدار مندون اللہ کے سوا واقدار شرعہ کے حل حرمت کے اللہ کے سوا نہیں پکڑیں گے لایت تخیذ بادنا بادن من دون مندون امام نصفی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ عیسائد کی تفسیر میں فرماتے ہیں لا و احبارانہ فیما عہد سومنت تحریمی و تحلیل یہ معنی ہے لانوتی احبارانہ فیما عہد منت تحریمی و تحلیلی ہم اپنے اخبار کی تابیداری نہیں کریں گے اس میں جو انہوں نے بنایا ہے اپنی طرف سے من تحریمی و تحلیلی تحریم اور تحلیل سے حرمت اور حلت سے تفسیر مدارک امام نصفی امام راضی بھی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں وکانو یس جدون <لِأحْبَارِهِم> یہ احبارحم یہ کتاب اپنے مولویوں کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے تو اللہ نے منع کر دیا لایت تحید ابادن آبادن من مندون اللہ خطیب صاحب شربینی تفسیر سراج المنیر میں فرماتے ہیں لا نقول عزیر ابن اللہ ولا نقول عیس ابن اللہ ولانتی احبارانہ فی ماہدو منت تحریمی و والتحلیل ان بشر مثلنا ہم نہیں کہیں گے کہ ازیر ابن اللہ ہے نہ یہ کہیں گے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے اور نہ اپنے احبار اور روحبان کی تابے کریں گے ان میں ان کاموں میں عہدسوں جو انہوں نے خود سے بنائے من تحریمی و حرمت اور حلت کے فیصلوں میں سے لم بشرم مثلنا کیونکہ وہ بندے ہیں بشر ہیں ہماری طرح تو ہم ان کی تابے اللہ کے قانون کے مقابلے میں نہیں کریں گے تفصیر اس آیت کی حدیث میں موجود ہے جناب عادی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے اہل کتاب کو دعوت دے رہا ہے کہ بعضنا تخیص اباد من دون اللہ نہیں پکڑیں گے ہم میں سے بعض باز بازوں کو ارباب جمع رب کی الہ اور خدا اللہ کے سوا تو ماکنہ نا ابودہم اللہ کے حبیب ہم تو اپنے احبار اور روحبان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے ہم نے تو ان کی عبادتیں نہیں کی تو پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ لایت تخید آباد نا بادن ارباب مندون نبی علیہ السلام نے فرمایا علیہ سکان یو ہلون و لکم آیا تمہارے احبار اور تمہارے روحبان تمہارے لیے ایک چیز اور ایک کام کو حلال ٹھہرا دیتے تھے اور یا ایک چیز کو حرام ٹھہرا دیتے تھے تو فتح خزون نبی قولہ تم ان کے قول پہ عمل کیا کرتے تھے بغیر دلیل کے قالانہ نعم تو عادی نے فرمایا ہاں ہمارے احبار جس کام اور جس چیز کو حلال کہتے تھے ہم اسے حلال مانتے تھے اور جس کو وہ حرام کہتے تھے تو ہم اسے حرام مانتے تھے تو قالا کا نبی علیہ السلام نے فرمائے یہی ان کو ارباب کہنا تھا نا ربوبیت کی صفت دینا تھا کہ تم نے اپنے احبار اور روحبان کو ربوبیت کا درجہ دیا ہوا تھا حل حرمت کے مسئلے میں تو اسی لیے قرآن نے اہل کتاب کو دعوت دی لایت تخیص بادن من دون مندون نہیں پکڑے گا ہم میں سے بعض باز بازوں کو اربابن الوحیت کی صفت میں ارباب بمانے حاکم مندون اللہ, اللہ کے سوا فَإِن طولؤ فقول اشحدو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اگر پھر گئی یہ اہل کتاب تمہاری دعوت کو ماننے سے تو کہہ دیجئے اش اشحدو تم گواہ ہو جاؤ بی انّا مسلمون اس بات پہ کہ ہم اللہ کے قانون کے سامنے گردن نہاد ہے بی مسلم بس اتنی گواہی تو کر لو کہ ہم اللہ کے قانون کے تابدار دار اور پاسدار ہے تو انکار رسالت کی پہلی وجہ اتخاذ الحباری و روحبانی فطحلی و اہل کتاب میں یہ خباست تھی کہ انہوں نے حل حرمت میں اپنے احبار اور روحبان کو الوحیت کا مرتبہ دیا ہوا تھا اس لیے رسول اللہ کی رسالت سے انہوں نے انکار کر دیا اب دوسری وجہ اور دوسری خباصت احتجاج بالباطل باطل دلائل باطل دلائل پہ جگڑنا یا اہل الكتاب لم تو فی ابراہیما او اہل کتاب کیوں تم جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وما ما انزلت تو الجیل الام بادی ہی اور نہیں نازل کی گئی تورات اور نہ انجیل مگر ابراہیم علیہ اللاط و السلام کے بعد تو انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے تو مانا یہ یہودیت تو تورات کے بعد بنی ہے اور نسرانیت تو انجیل کے بعد بنی ہے تو ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے کیونکہ تورات اور انجیل سے بہت پہلے گزرے تھے بہت پہلے قاضی صاحب نے لکھا ہے مظہری نے کانہ بین ابراہیم و موسا الف و بین عیسیٰ و موسا الفاصنت ابراہیم علیہ السلام اور موسا علیہ السلام کے درمیان ہزار سال کا زمانہ تھا اور موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان دو ہزار سال کا زمانہ تھا تو ہزار سال بعد تورات نازل ہوئی اور تین ہزار سال بعد ہزار سال بعد انجیل نازل ہوئی تورات کے بعد مذہب یہودیت اور انجیل کے بعد مذہب نصرانیت متعارف ہوا بہت بعد میں ابراہیم تو بہت پہلے تھے ماکان ابراہیم و یہودیوں ولا نسرانی بعد میں آ رہا ہے یا یالل کی طونا فی ابراہیمہ او اہل کتاب کیوں تم جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وما انزلتی والانجیل الا من امبادی اور نہیں نازل کی گئی اور نہ انجیل مگر ابراہیم علیہ اللاط السلام کے بعد تورات تو, تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے ہزار سال بعد اور انجیل بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے تین ہزار سال بعد افلا تاقیلوا تم میں عقل نہیں ہے ہا ان تم ہا اولا ہا جج تم فی مالا تم بھی ہی علم خبردار تم تو یہ لوگ ہو کہ جگڑتے ہو اس میں کہ ہو تمہارے لیے اس کے اس مسئلے اور بات پر دلیل تم تو یہ لوگ ہو حاج تم فی ما لکم بھی علم جگڑتے ہو تم اس پر کہ ہو تمہارے لیے اس میں علم یعنی علم کے باوجود بھی تم حق میں جگڑتے ہو تمہیں سمجھ بھی ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے تم سمجھتے ہو اس بات کو تو فلیما تو حاج جو نہ فیمال صلا علم کیوں جگڑتے ہو تم اس بات میں کہ نہ ہو تمہارے لیے اس میں کوئی دلیل و اللہم ون تم لا تَعْلَمُونَ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو ماں کا نہ یہودی یہودیوں ولا نسرانی ان نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی اور نہ عیسائی نسرانی ولا کن کا نہ حنیفم لیکن تھے ابراہیم علیہ السلام حنیفن یہ ما فی مالکم بھی علمن علم تنوین تنقیر کے لیے ہے ایک نو علم کا مراد تھا اس میں وہ علم موسا اور عیسیٰ کے بارے میں بقائی نظم الدرر میں یہ ذکر کر رہے ہیں ولاکن کا نہ عنیفم مسلمہ لیکن تھے ابراہیم علیہ السلام بیان کرنے والے توحید کا اور رت کرنے والے شرک کا شرک کی تردید کرنے والے تھے وہ مِنَ المشقین اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے حنیفن کا معنی ہم نے کیا تھا بقائی کے حوالے سے نظم الدرر منقاد امر اللہ غیر متبی ہوا ابراہیم مسلمن تھے مسلم اے منقاد امر اللہ اللہ کے قانون کے پابند تھے غیر متبیل ہوا خواہشات کے تابے دار نہیں تھے اور حلیفن بازا نے مانا کیے عن الادیان الباطل کلت توحید نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے اناصب براہیما بے شک قریب لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے ال لل دینہ وہ لوگ ہیں اتباؤ ہو جنہوں نے تاب داری کی ابراہیم علیہ السلام کی وہاد نبی اور یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں کیونکہ مشن دونوں کا ایک ہے ولدینہ امن اور وہ لوگ جو ایمان لائے اساخری نبی پر و اللہ ولی اور اللہ معاون ہے دوست ہے مومنوں کا اب تیسری پلیتی اور خباصت ازلال المومنین یہ اہل کتاب مومنوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں ود تم ان اہل کتاب لو یوزلون چاہتا ہے گرو اہل کتاب میں سے کاش کے گمراہ کر دے تم کو اما یوزلون اللہ انفس اور یہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو اما شعور اور یہ نہیں جانتے ان میں شعور بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اپنے لیے نقصان اب چوتھی پلیتی اور خباصت اہل کتاب کی کفرہم بھی آیا اللہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرنا یا اہل کتاب علما تک فرو نہ بھی آیا او کتاب والوں کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ کی آیتوں سے وان تم تشہدون اور تم گواہ ہو تم جاننے والے ہو گواہ ہو اللہ کی آیتوں کو پانچویں خباصت طلبی الحق بالباطل اکہتر نمبر آیت یا اہل لیما تل تلبسون سون الحق بل او کتاب والو کیوں تم خلط مل کرتے ہو لیما تلبسون سون الحق کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو خلط کرتے ہو اللہ و تک الحق قوان تم اور چھپاتے ہو تم حق کو اور تم جانتے بھی ہو حق کو و تم من اہل کتابی آمین بلدی ان ضلع نا منو اجھن نہار <تصفيق> یہ چھٹی خباصت طلبی سدین العافہ بے علم امیوں پر نہ سمجھو پر دین کو خلط ملت کر دینا اور کہتا ہے گرواہل کتاب میں سے یعنی بڑے رو آمنو بلدی انزل علی اللہ آمنو ایمان لیاؤ اس پر اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں تم ایمان لیاؤ اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں وجہ نہ ہارے تم ایمان لیاؤ اس پر دن کے آغاز میں وقف رو ہو اور انکار کر دو اس سے دن کے آخر میں تو جب تم دن کے آغاز میں ایمان لے آؤ آو اور دن کے آخر میں اعراض کر دو گے تو لوگوں کے لیے بھی شک کا باعث بنے گا کہ مولوی صاحب مان کے پھر نہ ماننے والے ہو گئے ان پہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ یہ حق نہیں ہے یہ چال تھی نہ ان کی لال یار جیون خواہ یہ لوگ بھی واپس ہو جائیں محمد الرسول اللہ کی تابے سے صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں خباست الوسیت و المنسوختی یہودیت منسوخ یہودیت پر وسیت کرنا آیت میں تھوڑے تھوڑا اشکال ہے مشکل ہے ولا تو امین اللہ علی من کم <سؤال> یہ معلول ہے اس کی علت اندا ہود اللہ ای مسلمہ اح احدم مسلما اوتی تم ایک علت ہے ایمان نہ لاؤ مگر ان پر جو تابداری کریں تمہارے دین کی جو تمہارے دین کے تابدار ہوں ان کی تصدیق کرو ایمان کا سلا لام آ جائے تو بمانے تصدیق ہوتا ہے تو لا مینو تم لوگ تصدیق نہ کرو کسی کی بھی اللہ لمن مگر تصدیق کرو اس کی طبی دینکم کم جو تابدار دار ہو گیا تمہارے دین کا جو تمہارے دین کا تابع ہو تم اس کی تصدیق کرو اللہ تو صدیق اعلیٰ حقانیت احدین اللہ لمن تبی عدین تو اس کی ایک علت ایوتا احدن اس وجہ سے تم تصدیق نہ کرو کہ دے دیا جائے گا کسی ایک کو درجہ مسلم ماں اس درجے کی طرح اوتی تم جو تمہیں دیا گیا ہے تو ان کا مقام اور درجہ بھی لوگوں کے نزدیک بڑا ہو جائے گا دوسری علت او یو آج کم رب بھی اور جھگڑا کریں گے یا دلیل پکڑیں گے تمہارے اوپر تمہارے رب کے ہاں اللہ کے ہاں پھر تمہارے اس بات پہ دلیل پکڑیں گے کہ اللہ یہ لوگ بھی ہمیں مان کے پھر انکار کرنے والے بن گئے ہمارے تصدیق کیا کرتے تھے تو یہ دو علتین ہیں ایوتا حدم اسلماوتی تم اور دوسری اوجو کم اندربی کم یہ علت ہے لا مینو معلول کی اب پہلی علت کا جواب کل عن الدا حد اللہ کہہ دیجئے یقیناً ہدایت وہ ہدایت اللہ کی ہے اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے جسے نہ چاہے وہ ہدایت نہیں دیتا اور ہدایت تو وہ ہے جو منزل من اللہ ہے ان الدا حد اللہ دوسری علت او یحاجوکم عند ربکم کم تھی اس کا جواب کل انل فضل اللہ کہہ دیجئے یہ فضیلت اور فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے دستے قدرت میں ہے اللہ جسے چاہے فضیلت دے دیتا ہے تو لا مینو معلول الت اول او یحاجوکم عند ربی کم ثانی ان الحدا حد اللہ پہلی علت کا جواب قل ان الفضل بی اللہ دوسری علت کا جواب سمجھ میں آ رہی ہے بات اب آیت کے ترجمے کیوں دیکھے اب پہلی علت کا جواب علتین کے ذکر کرنے سے پہلے اور دوسری علت کا جواب علتین کے ذکر کرنے کے بعد قل ان الفضل ابی اللہ کہا اس لیے کہ ان دونوں جوابوں میں تفریق آ جائے جدائی ولا تو مینو تصدیق نہ کرو تم المن مگر اس کی تصدیق کیا کرو طب عدین کم جو تمہارے دین کے تابیدار ہو گئے على اللہ تو صدیقو اعلیٰ حقانیت یا دن المن طب ع قل ان الحدا ہد اللہ کہہ دیجیے یقیناً ہدایت ہدایت اللہ کی ہے اللہ کے دست قدرت میں ہے یا ہدایت منزلم من اللہ ہے کسی کی خود ساختہ نہیں ہوتی آئی اوتا حدم اسلم تم اس لیے تصدیق نہ کرو کہ دے دیا جائے گا کسی ایک کو درجہ اس درجے کی طرح جو تمہیں دیا گیا ہے او یحاجوکم عند ربکم یا جھگڑا کریں گے یہ تمہارے ساتھ تمہارے رب کے ہاں جھگڑا کریں گے دلیل پکڑیں گے قل تو کہہ دیجئے ان فضلہ بھی اللہ دل یقیناً فضیلت اور اختیار فضیلت کا اللہ کے دستے قدرت میں ہے دیتا ہے اللہ یہ فضیلت جسے چاہے اور اللہ فراقلم والا ہے یختص تصوب رحمتی ہی میں خاص کرتا ہے اللہ اپنی رحمت اور مہربانی سے جسے چاہے والضل العظیم اور اللہ فضل والا ہے بڑا اب آٹھویں خباست اہل کتاب کی آٹھویں خباست خیانت وَمِنْ آہل کتاب ہی اور بعض اہل کتاب میں سے من وہ ہیں انتا من ان تامن ہو اگر تو امانت بنا لے ان کو ایک بڑے خزانے کا بے خنتار بارہ ہزار اوقیا ہوا کرتا تھا اور ایک اوقیہ چالیس درہم تھے تو چالیس ضرب بارہ ہزار کہاں تک بات گئی بڑے خزانے کو کہتے ہیں بعض آہل کتاب میں سے وہ ہیں اگر تو ان کو امانت دار ٹھہرا دے ایک بڑے خزانے کا یود دی ہی لئی تو یہ ادا کرتے ہیں وہ خزانہ آپ کو واپس کرتے ہیں امانت دار ہے وہ من انتا من ہو ان اور بعض ان میں سے وہ ہیں اگر تو امانت دار ٹھہرا دے ان کو ایک روپیے کا بھی دی ایک دینار کا تو لئی لا یود دی ہی دیئی کا یہ واپس نہیں کرتے وہ ایک دینار تم کو علامہ دم تا علیہ ہی کا مگر یہ کہ تو ہمیشہ ان کے سر کے اوپ اس کے سر کے اوپر کھڑا ہو جہاں کہی بھی جائے اور تو اسے کہے کہ جناب میرا روپیہ جناب میرا روپیہ جناب میرا روپیہ تو ہو سکتا ہے شرم کے مارے دے دے ورنہ دینے والا نہیں ہے علت ظال کبھی انال کبھی ان یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے یقیناً م کال یقیناً یہ لوگ کہتے ہیں لئی سا علینہ فل امینہ سبیل نہیں ہے ہم پہ امین کے مال میں کوئی گنا امین دخد غیا دی منگ بسوارا جنت زدی بٹھی منگ ب سٹو مال موزی بدست غازی یہ ان کا قول ہے لئی سا علینہ فل امی سبیل نہیں ہے ہم پہ امیوں کے مال میں کچھ گنا عَلَى اللہ القزیب اور کہتے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ بناتے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ اور یہ سمجھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں یا ماشرل علمائی کن تم نجو مسام آئی یو تدا بھی کم فصر تم تم لوگ تو آسمان کے ستارے تھے تمہارے ذریعے لوگ راہ پاتے تھے اب تم خود ہی ہیرا ہو گئے اب دو آیتوں میں ایک قانون ذکر ہو رہا ہے بلا من اوفا بیاہدی و بے شک وہ جس نے پورا کر دیا اپنے وعدے کو اور خود کو بچایا وعدہ خلافی سے تو یقیناً اللہ محبت کرتا ہے متقیوں سے متقی کون ہے وعدہ پورا کرنے والا اور وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچانے والا ان الدین اشترون بھی آیات بیاہ دلہ و امان سمن کلیلہ بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے وعدوں پر خریدتے ہیں مانا پسند کرتے ہیں اللہ کے وعدوں پر وائےمانی اور اپنی قسموں پر سمان قلیلہ دنیا تھوڑی دنیا کے لیے وعدے توڑتے ہیں اور دنیا کے لیے قسمیں کھاتے ہیں جوٹی الا خلا کل ہوں فلار دی یہ لوگ کوئی حصہ نہیں ہوگا ان کے لیے فی الخرت آخرت میں اللہ کی رحمتوں میں سے ولا کلیم و اللہ اور اللہ بات نہیں کرے گا ان کے ساتھ الایو کلیم وحم اللہ سر بقرہ کی ایک سو چورہتر نمبر آئے میں بھی گزرا اللہ ان سے بات نہیں کرے گا رحمت کی محبت والی باتیں ہاں قہر غذب والی باتیں تو ہوں گی ولان ضروری لہم اور نہیں دیکھے گا اللہ ان کی طرف یومل قیامت قیامت کے دن بنظر رحمت ولاو ذکیم اور پاک نہیں کرتا اللہ ان کو ان بد صفات سے یا لا یو پاک نہیں کرے گا اللہ ان کو عذاب سے ولاحم آزاب علیم اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک و ان نمن ہم اور یقیناً بعض ان اہلِ کتاب میں سے لفریقن خام خا ہے یلون السینا تحم بل جو پھیرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پر یلونا یلونا اپنی زبانوں کو کتاب پر پھیرتے ہیں ایک تفصیل یہ ہے کہ تلاوت بلا عمل کرتے ہیں زبان سے قرآن پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اگر عمل کریں تو بطور عادت عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ عادت اور عبادت میں تو فرق ہے یا صفت و نے لکھا یا لونا اے یو ہر غیر مراد اللہ ہی ہر یوں ہر اللہ غیر مراد اللہ تحریف کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں اللہ کے مراد کے علاوہ دوسرا معنی کرتے ہیں یلون السینا تحم پھیرتے ہیں اپنی زبانوں کو اللہ کی کتاب پر یعنی تحریف کرتے ہیں غیر مرادی معنی لتا من اس لیے کہ تو گمان کرے اس پر کتاب کا وما ہوا من ال اور نہیں ہو یہ کتاب میں سے وہ اور یہ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے وما ہوا من عند اللہ اور نہیں ہوتی یہ بات اللہ کی طرف سے عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور کہتے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ بناتے ہیں اور یہ جانتے بھی ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بنا لیا یہ نوی قباست تھی آٹھویں خیانت تھی تو نویں اٹھتر نمبرائت میں تحریف اب دسویں خباست اہل کتاب کی ذکر ہو رہی ہے افطرا اللہ عباد صارقین اللہ کے نیک بندوں پر اپنی طرف سے افطرا اور جھوٹ بنانا یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں ازیر نے کہا ہمیں عیسا نے کہا کہ میری عبادت کرو تو جواب ماکان علی بشرین ایوتیا اللہ الکا و حکما و نہیں مناسب کسی بشر کے لیے بشر جس پہ کتاب نازل ہوتی ہے وہ بشر ہوتا ہے نبی بشر ہوا کرتا ہے ما کا نلبا شرین نہیں مناسب کسی بشر کے لیے کسی بندے کے لیے یہ دسوی افطرا علی عباداری ایوتیہ اللہ الکتابہ کہ دی ہو اس کو اللہ نے کتاب کتاب کا علم دیا ہو والحکمہ اور دانشمندی دین میں سمجھ بوجھ عقل ماں کانا امکان کی نفی کے لیے ہے یہ ممکن ہی نہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو کتاب کا علم اور عقل دی ہو اور نبوت دی ہو ون نبوت يقول یقول ثم بمانے واؤ اور پھر یہ کہے لوگوں کو کون عبادلی ہو جاؤ تم بندگی کرنے والے میرے یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ یہ عقلا تصور و صدور داول الوحیت من نبی ان قتو یہ جائز ہی نہیں تصور ہی نہیں اس بات کا کہ نبی دعوی الوحیت کر دے ہو ہی نہیں سکتا سوریال عمران کی 145 نمبر آیت میں بھی آ جائے گا نفی امکان ماں کانا کبھی ما کانا نفی وجود کے لیے آتا ہے کسی چیز کی وجود کی نفی کے لیے سور توبہ 114 سو نمبر آئے کبھی ما کانا فیل کی نفی کے لیے آتا ہے سور توبہ 115 سو نمبر آئے فیل کی نفی کبھی ما کانا کسی چیز کے مناسب ہونے کی نفی کے لیے آتا ہے یہ یعنی ما کانا یہ بات تو مناسب ہی نہیں سورہ توبہ 113 نمبر آیت اور احزاب 36 کبھی ما کانا اختیار کی نفی کے لیے آتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 تو نہ نبی کے لیے اس دعوے الوحیت کا امکان ہے نہ نبی دعوے علوہیت کرتے ہیں نہ نبی سے سےیت کا دعوی موجود ہے نہ نبی کے ساتھ یہ مناسب ہے نہ نبی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کہہ دے کو اللی ہو جاؤ میری بندگی کرنے والے میری بندگی کرنے والے در منصور میں سیوتی نے حدیث ذکر کی ہے صفحہ دو سو اٹھتیس پہ نبی علیہ السلام کے پاس جب نجران کے احبار آئے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان احبار کو ان مولویوں کو دعوت اسلام دی تھی تو انہوں نے کہا تری دو نابودہ کا کما تاب سارائی سب نمرا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذ اللہ انابہ غیر اللہ اور نہمر بھی عبادتی غیر اللہ غیر او کما خال ان اخبار نے کہا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں جیسے عیسائیوں نے عیسائی علیہ السلام کی عبادت کی تو نبی علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا معذلہ اللہ, اللہ کی پناہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں یا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا امر کسی کو کریں حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے بھی روایت بلغنی رجولن قالر یا رسول اللہ حسن بسری فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث میرے تک پہنچی ہے کہ ایک رجل ایک شخص نے کہا اے اللہ کے نبی نسلیم علیہ کا کمائے اسلم بادن الہ ہم آپ کو ایسے سلام کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے بعض باز بازوں کو سلام کیا کرتے ہیں افلا نسود القاع ہم آپ کے سامنے انحنا نہ کریں سر کو نہ جھکائے قاللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تم میرے سامنے سر نہ جھکاؤ سجدہ نہ کرو ولاکن اکرم نبیکم لیکن تم اپنے نبی کا اکرام کرو عزت کرو آارض الحق علی اور حق حقدار کو دے دو یعنی سجدہ اللہ کا حق ہے اللہ کا در میں سجدے کیا کرو اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہ کرو ولاف نہ <اللہ> یہ جائز نہیں کہ کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے تو نبی کے لیے یہ مناسب نہیں اور اس بات کا امکان نہیں کہ نبی کسی کو کہہ دے کون عباد اللی من مندون اللہ ہو جاؤ تم میری عبادت کرنے والے اللہ کے سوا والا کونوں لیکن نبی تو یہ کہا کرتے ہیں ہو جاؤ او لوگو ربانینا اللہ والے ربانین کا کیا معنی ہے اے ربانین شدید التمسک کے بدین اللہ امام نصفی حنفی نے یہ معنی کیا تفسیر مدارک میں شدید التمسک کے بدین اللہ تم مضبوط تھامنے والے بن جاؤ اللہ کے دین کو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والے بن جاؤ ربانین کا یہ مانا ابن قطبہ نے ابن قطبہ نے غریب القرآن میں معنی کیا اللہ دیسل امور الناس بال قرآنی عقیدت عمالا ربانی اسے کہتے ہیں یوسل عمور الناس قرآنی جو لوگوں کے امور کی اصلاح کرے قرآن کے ذریعے عقیدت و عامل عقیدتً و لوگوں کی اصلاح اللہ کی قرآن کے ذریعے کرنے والا ربانی ہوا کرتا ہے اور امام قرتبی نے بھی لکھا ہے ربانی کسے کہتے اللہ رب ناسا بے شغار علم قبل کی باری ہی ربانی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی تربیت کرے بے العلم تھوڑے علم کے ساتھ قبل کی قبل کے باری ہی زیادہ علم سے پہلے پہلے بس جتنا علم بھی ہے اتنا علم اصلاح کے لیے استعمال کرو لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دو یا ربانی العالم عالم بھی دین اللہ یا عمل اوبی ہی ربانی اس عالم کو کہتے ہیں جسے اللہ نے اپنے دین کا علم بھی دیا ہو یعمل عمل علمی ہی اور پھر وہ عمل بھی کرتا ہو اللہ کے دیے ہوئے علم پر لین نہو عزلم یا عمل بے علم ہی فلے سب کیونکہ حقیقت یہ ہے اگر کوئی اپنے علم پہ عمل نہ کرے تو یہ عالم ہی نہیں عالم تو وہ ہے ربانی جو علم پہ عمل کرے جو علم پہ عمل کرے بکائی لکھتے ہیں نظم الدرر میں ربانین کسے کہتے ہیں تابعینہ تری کرب تابی نہ تری کربی منصوبین اللہ بھی کمال المزین بل عملی ربانی کون ہوتے ہیں تابعینہ تری کرب جو رب کے راستے کی رب رب کی راہ کی رب کے قانون کی تابداری کرنے والے ہوں منصوبی نہ اللہ اللہ کی طرف منصوب ہو یہ اللہ والے ہیں یہ نسبت اللہ بکمال کمال کمال علم کے ساتھ ہو المزین بالعمل جو علم مزین بالعمل بھی ہو امام بغوی نے معالم التنزیل تنزیل میں مانا کیا ار فرق الاحبار وحبارو اربانی فوق الاحبار والاحبار فوق العلماء علما ور جمعوا اللہ بین العلم و سیاست احبار کے اوپر ہوا کرتے ہیں اور احبار علماء سے اوپر ہوا کرتے ہیں اور ربانی اللہ وہ لوگ ہیں جمعوا بین العلم و جو علم اور سیاست یعنی مخلوق کی خیر سیاست مدنی مراد ہے ہمارے ملک کی سیاست نہیں مراد ہے جو دھوکے اور منافقت پہ بنا ہے علم اور سیاست دونوں کو جمع کرنے والے علماء ربانین ہیں یہ ربانین احبار سے اونچا درجہ رکھتے ہیں اور احبار علماء سے اونچا درجہ رکھنے والے ہوتے ہیں جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تھے تو محمد ابن حنفیہ نے فرمایا تھا ماتا ربانی ماتا ربانی حادیل اما اس امت کا ربانی فوت ہو گیا ہے فوت ہو گیا ہے اللہ اللہ ولا کن کن و ربانی نہ لیکن ہر نبی تو یہ کہا کرتے ہیں کہ ہو جاؤ تم اللہ والے کیوں بما کن تم تو علی اس وجہ سے کہ تم سیکھتے ہو اللہ کی کتاب کو وہ با تم تدرسون اور اس وجہ سے کہ تم اللہ کی کتاب کا درس کرتے ہو بما کن تم تدرسون سیکھنے کے بعد اس کا درس کرتے ہو معنی دوسروں کو سکھاتے ہو حق نال کل الکلی من تعلم القرآن کونہ فقین علماء نے لکھا ہے حق ہے حق ہے یہ ہر اس آدمی پر جس نے قرآن سیکھ لیا این کون فقین کہ یہ فقی بھی ہو کہ لوگوں کو قرآن سکھا سکے اور زحاق کا قول ہے لا ضرور حرن ولا عبد ولا رجول عمرات يتعلم من القرآنی جوہ ما بلغ بل اگمنہ کون فکاہا علماء امام زحاق کہتے ہیں کسی کے لیے اس بات کا عذر نہیں کہ یہ قرآن نہ سیکھے اور بہانے بنائے ہم امی ہیں ہم دکاندار ہیں ہم زمیندار ہیں اور ہم عوام ہیں ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے لا لاو ضرح کوئی بھی عذر نہیں پیش کر سکتا حر ان ولا عبد آزاد اور غلام لا رج الولا عمرات ان نہ مرد اور نہ عورت اس بات کا عذر اور بہانا پیش نہیں کر سکتے کہ لا تعلم قرآنی یہ نہیں سیکھتے قرآن کو یہ عذر اپنی بے وسیع کا نہیں پیش کر سکتے جوہ ما ماں بلا غمن ہو فا اوے ہو جاؤ تم قرآن پہ سمجھنے والے اپنے آپ کو قرآن پہ سمجھا دو کون علما بن جاؤ علما سیکھو اللہ کے دین کو تون ربانی نہ لیکن انبیاء تو یہ کہا کرتے ہیں کہ ہو جاؤ تم اللہ والے بھی ما تعلمون تم تو اس وجہ سے کہ تم سیکھنے والے ہو اللہ کی کتاب کو ابھی ما کن تم اور اس وجہ سے کہ ہو تم بیان کرنے والے اللہ کی کتاب کا لایا مرکم انتخل ملائی کا تو ون اور حکم نہیں کرتے انبیاء تم کو لا مرکم امر بمانے اجازت ہے یہاں یا <coughs> لا مرکم اجازت نہیں کرتے انبیاء تم کو انت خد الملائی کرتا کہ تم پکڑ لو فرشتوں کو ون نبینا اور امبیا کو اربابن ربوبیت کی صفت میں حاکم حل حرمت کے فیصلے کرنے والے ایا مرکم ایا مرکم حمزہ استفام انکاری کے لیے ہے ایا مرو کم آیا حکم کریں گے تم کو بالکفر یعنی اجازت دیں گے تم کو امر بمانے اجازت آیا اجازت دیں گے تم کو کفر کی بعد ادن تم مسلمون بعد اس کے کہ تم ہو مسلمان اللہ کے قانون کے تابے دار حمزہ استفامی لنکار استفاہ میں انکاری ہے نبی نلمات کتابیوں سمجا کم رسولم صدی کلا ما کم لتمنبی ولتن سرح یہ گیارہویں خباصت ہے اہل کتاب کی گیارہویں خباصت عن کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب سے منہ پھیرنا تولی آن کتاب اللہ وید خد اللہ ہم ساکن یاد کرو کہ لیا تھا اللہ نے پکا وعدہ انبیاء اے کرام سے لما آتے تو کہ جب دے دوں میں تم کو من کتاب ان کتاب و حکمتن اور دانش مندی کتاب کا علم لما لام جارا اور ما مسدریا ہے اجلی لی اجلی ال کتابا وہ ایک اور دانش مندی سم مجا کم رسولن پھر آ جائے تمہارے پاس عظیم الشان شان پیغمبر رسولن تنوین تعظیم کے لیے ہے یہاں ایک اشکال ہے اللہ کو تو پتا تھا کہ آخری پیغمبر کے زمانے میں انبیاء نہیں ہوں گے فترت الوحی آئے گی پھر اس میساک کا کیا فائدہ تھا تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ میساک کا مقصد وسیعت تھا اپنی قوموں کو کہ ہر نبی اپنی قوم کو نبی آخر الزمان زمان کے لانے اور ان کی نصرت کرنے کی وسیعت کرتے تو ہر نبی نے وسیت کی ہے اپنی امت کو یا یہ میثاق بنا بر تعلیق ہے کہ اگر تم نے آخری نبی کو پا لیا تو اس کی اتباع کرو گے بنا بر تعلیق میں مقصد اظہار مقام نبی کا آخری نبی کے مقام کا اظہار ہے کہ وہ کتنے اونچے مقام والے ہیں کہ دوسرے انبیاء پر ان کی تابے لازم ہے تو جب انبیاء پہ امام الانبیاء کی تابے لازم ہے تو امتیوں پر کیوں لازم نہیں ہوگی وہی رخض اللہ میسا کا نبی نہ یاد کرو کہ لیا تھا اللہ نے پکا وعدہ انبیاء کرام سے لما آتے تو کمن کم کی جب دے دوں میں لما آتے تو کمن کم میں نے کہہ دیا جارا اور ماں مسدریا ہے لی اجلی جب میں دے دوں اس وجہ سے کہ میں نے دی ہے تم کو کتابیں وہ اک اور دین کی سمجھ بوج حق کی سمجھ بوج سم مجا کم رسول پھر آ جائے تمہارے پاس اگر آخری رسول مصدق ماں ما وہ تصدیق کرنے والا ہو اس کا جو تمہارے پاس ہیں تو لت امین النبی ہی وال خام خا تم ایمان لاؤ گے میرے آخری نبی پر اور خام خا تم نصرت اور امداد کرو گے میرے آخری نبی کی خالا اقرر تم تو اللہ نے فرمایا یا تم نے اقرار کر لیا مان لیا وعدے پر اقرار کر لیا واخص تم ذَلِكُمْ اسری اور لے لیا تم نے تمہارے اس وعدے پر میرا بھی اقرار اسری لے لیا تم نے اللہ ذَلِكُمْ تمہارے اس اقرار پر اسری میرا اسرار یعنی واخص تم اور لے لیا تم نے اللہ زالکم تمہارے اس وعدے پر اسری میرا ذمہ بھی قالو تو انبیاء نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کر لیا ہے کہ تیرے آخری نبی پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی نصرت بھی کریں گے یہ دلیل ہے حضر علیہ السلام کی وفات کی کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتے تو آتے بے آتے ایمان کرنے اور آتے نصرت کرنے کہیں بادر و حد میں تو ان کا نام نہیں آیا کالا فشدو نما کمن شاہدین تو اللہ نے فرمایا تم گواہ بن جاؤ اور میں بھی ہوں تمہارے ساتھ گواہی کرنے والوں میں سے فمن طول بادی کا فولہ کا ہوم جو کوئی بھی پھر گیا اس کے بعد تو یہ لوگ یہی ہیں فاسق یہ فمن طول یہ تولی میساخ سے انبیاء کی مراد نہیں ہے انبیاء کرام کی تولی مراد نہیں کیونکہ انبیاء تو وعدے سے نہیں پھرے اور نہ پھرتے ہیں کیونکہ وعدے سے پھرنا تو گناہ کبیرہ ہے انبیاء معصوم ہیں بلکہ سخن کلام عام ہے اور خطاب امتیوں کو ہے حقیقتاً یہ بھی اسی کلام کے قبیلے میں سے ہوگا جو علم معانی میں تم پڑھتے ہو الزام المخاطبی بیمالائے التظم لری و متا تو انگور واورت فمن تو اللہ بادالی کفلا کحم الفاصون اب زجر افغیر دین اللہ ہی اللہ کے دین کے بغیر کچھ اور طریقہ اور کچھ اور قانون یہ تلاش کریں گے کرتے ہیں وہ لہو من منف اسلماواتی ول اور اس اللہ کے تابے دار ہے وہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں ہیں تم و کرا خوشی سے اور زبردستی سے ہاں جی سب کے سب تابے دار ہیں منقاد ہیں لہو اسلمہ کوئی تاب ہے اللہ کا تو ان خوشی سے امور شرعیہ میں تو کوئی تابے ہے اللہ کا کر ہن زور زبردستی میں امور تکوینیا میں لیکن تابے تو سب ہے وہی لئی ہی اور اس کی طرف سب واپس کیے جائیں گے قل آمنا بلّاہ آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور ایمان لائے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام و لسبات اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر وماؤت یا موسا و عیسیٰ اور اس پر ایمان لائے ہیں جو دیا گیا ہے موسا اور عیسیٰ کو اور دوسرے انبیا کون ان کے رب کی طرف سے لانو فرق و بینا حدم فرق نہیں کرتے کسی ایک میں بھی ان میں سے فرق رتبی نہیں فرق ایمانی مراد ہے بینا حدم منہم احد مزاف ہے جمع کی طرف بمانے احاد کے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے ایمان انبیاء میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے کہ ایک کو مانے اور اوروں کو نہ مانے وہ نخل الحو مسلم ہم ایک اللہ کے سامنے گردن نہاد ایک اللہ کے قانون کے پابند ہیں وہی اب تک غیر السلامی دین اور جس کسی نے تلاش کیا اسلام کے بغیر دوسرا دین غیر الاسلامی غیر توحید غیر دینی محمدین کرتبی مانا کرتے ہیں تو کے بغیر دین محمدی کے بغیر دوسرا دین جس کسی نے تلاش کیا تو فلاں یقبل امن ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے حدیث میں بھی آتا ہے نبی علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا تھا من احدث صفی امری نام حاضہ مال سمن ہو رد عاردن جس کسی نے ہمارے اس دین میں وہ کچھ بنا لیا جو دین میں سے نہیں تھا تو فہو رد یہ رد ہے نا قابل قبول ہے نا قابل استدلال اور نا منظور ہے فلئی اقبل امن ہو وفی روایت ان منا من املا من مل لئی سا علیہ امر نا جس کسی نے عمل کیا ایک ایسا عمل جس پہ ہمارا امر نہیں تھا تو یہ مردود ہے لئی اقبل امن ہو حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران نے ضیا نور بے امام مالک کا فتوہ ذکر کیا ہے حدیث بھی لائی ہے پھر امام مالک فرمات امن ابتدافل اسلامی بداتن وراہ و حسنتن فقد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ جس کسی نے اسلام میں اپنی طرف سے نیا کام گھڑا پھر اسے اچھا بھی سمجھ رہا ہے تو فقط زعامہ اس کا یہ گمان ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں خیانت کی ہے معاذ اللہ کیوں بھئی لئن اللہ تعالی یقول اَلْيَوْمَا اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِهِ وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا فَمَا لَمْ يَكُنِ الْيَوْم فلا یا کون لیاما اللہ نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر دیا تو جو کام اس دن دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا بےدتی دین کے نام پہ اگر بیدات ایجاد کرے تو یہ نہیں قبول ہوتی لین اقبل امن ہو ہرگز قبول نہیں کی جائیں گی ان سے وہ ہوا فی الآخرت من الخاصرین اور یہ آخرت میں ہوگا من الخاصرین تاوانیوں میں سے نقصان اور خسارے والوں میں سے ہوگا کئی فیاح اللہ ہومن کفروباد ایمانی ہم کس طرح اللہ ہدایت دے گئی بارہویں خباست ہے بارہویں خباست ارتداد عن الدین دین سے ارتداد کئی فیا اللہ قومن کیسے ہدایت دے گا اللہ اس قوم کو کفروا بعد ایمانی جنہوں نے کام کو فرق کیا ایمان کے بعد وہ ان الرسول رسولہ حق اور یہ گواہی بھی دیتے ہیں کہ رسول حق ہیں بے شک رسول حق ہے وہ البینات اور آئی ہیں ان کے پاس واضح دلائل واللہ لا ہلا القوم الظالمین ظالمین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم ظالموں کو تو یہ ارتداد دین اہل کتاب کی خباصت تھی جزاؤہم اللہ علیہم لعنت اللہ ون سی اجمعین یہ لوگ بدلہ ان کا بے شک کہ ان کے اوپر ہوگی لانت اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی ہمیشہ ہوں گے اس لعنت کے عذاب میں لا يخفف عنہم العذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب والا ہم ضرون اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی اللہدینہ اللہ تابو من بعد یہ امی کے توبے کی دو شرائط امین کے توبے کی دو شرائط اللدینہ تابو بے شرائط مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی من بعد ظالق اس کے بعد واسلہ اور درست کر دیا اپنے عامال کو تو سور بقرہ 160 سو میں مولوی کے توبے کے ساتھ وہ بئی بھی ذکر تھا یہاں بئی نہیں ہے مولوی توبہ کرے تو بیان بھی کرے گا فن اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے ان الَّذِينَ كَفَرُوا ایمانی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا ان کے ایمان کے بعد سمز دادو کفرا پھر زیادہ ہو گئے اس کفر میں دادو کفر کیا مانا اس کفر میں مضبوط ہو گیا توبہ کی توفیق اللہ ان سے سلب کر لے گا لن تقبل توبہ تو, تو ہرگز قبول نہیں کرتا اللہ ان کی توبہ آیت مشکل ہے ان الدینہ کفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان ان کے ایمان کے بعد پھر کفر میں زیادہ ہو گئے تو کفر میں زیادہ ہو گئے یعنی راسخ ہو گئے لن تقبل توبتهم تو ہم ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان سے توبہ ان کی توبہ حال یہ ہے کہ سورہ شورا کی آیت نمبر پچیس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تو ہر کسی کی توبہ قبول فرماتا ہے اور سورہ زمر کی آیت نمبر ترپن میں فرمایا اللہ تکنت میں رحمت اللہ ان اللہ جمیا تو لن تقبل توبتهم تو ہم کا کیا معنی ہوا اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ایک منافق کی توبہ ہے جو صرف زبان کی ہے یہ قبول نہیں ہوتی جب تک دل سے توبہ نہ کرے تو لن تقبل توبت ہم ان ہم ضمیر میں یہ فائدہ کہ مراد اس توبہ سے اس منافق کی توبہ ہے نفاق والی توبت نفاق وہ کون سی توبہ ہے توبہ بر لب سب عبر کف دل پر زو کے گنا ماسیت را خندمی آیت استغفار ما زبان پہ توبہ توبہ توبہ بر لب استفار استفار سب ابرکف ہاتھ میں تصوی کے دانے پلٹ رہے ہیں دل پورا ذوق گنا دل گنا کے ذوق شوق سے لبریز ہے تو معصیت را خندمی آیت استغفار ما گنا کو بھی ہنسی آ جاتی ہے کہ کیا خوبصورت توحبہ تو ایک جواب یہ ہوا کہ لنتک بلا توب تو ہم ان منافقوں کی توبہ نے فاک والی صرف زبان کی وہ انہیں فائدہ نہیں دیتی وہ قبول نہیں ہوتی دوسرا جواب یہ ہے اختیاری وقت میں اللہ رب العزت ہر کسی کی توبہ کو قبول کرتا ہے لیکن سمز دادو کفرن اس کے ساتھ اشارہ کیا تھا کہ یہ زیادہ ہو گئے کفر میں یعنی موت تک کافر رہے اب موت کا وقت آ چکا ہے زنقدن سکرات الموت اور نزعہ ہے اس وقت یہ کہتا ہے اللہ میری توبہ تو اللہ قبول نہیں کرتا لن تقبل توبہ حدیث میں بھی آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ یکبل تو یقبل و العبد ما لم یغرغر یو اللہ بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں جب تک کہ اسے غرغرہ موت کا نہ آیا ہو جب موت کا غرغرہ یعنی سکرات الموت شروع ہو جائے اور نزع شروع ہو جائے تو پھر توبے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اگر یہ توبہ کرے تو دروازہ بند ہے لن تقبل توب ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ وہ الائی کا اور یہ لوگ یہی ہیں گمراہ ان لدینہ کا فرو اما تو یہ تخیف اخرویے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے یہ وہ کو اس حال میں ہیں کہ ہو یہ کفر کرنے والے تو فل اقبلا مل احد مل الردی ذہابہ فلئی ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان میں سے ایک سے مل الارض بھری ہوئی زمین زاہبن سونا ولو افتا بھی اگرچہ یہ دے اس سونے کے ذریعے اپنے آپ کو بچانے کا ساری زمین کو ذاہب سے سونے سے بھر دے تو اللہ ان سے قبول نہیں فرمائے گا اس طرح کی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر چھتیس سو اور سورہ رات کی آیت نمبر اٹھارہ اور سورہ مریم کی آیت نمبر سینتالیس الائی کل ہم آزاب ان علیم یہ لوگ ان کے لیے ہے آزاب دردناک وہ مالحم منا سیرین اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی امدادی لن تنا البرا حتا تن فکو مما تو حبون یہ ترغیب ہے فاق ہارگیز نہیں پہنچ سکتے تم البرا سبب کا ذکر ہے مراد اس سے مسبب ہے بر سے مراد جنت ہے ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم جنت کو حتہ تنفقو مما تحبون حبن کہ تم خرچ کر لو اللہ کی راہ میں وہ مال تحبون جسے تم خود پسند کرتے ہو جو تمہیں اپنے لیے پسند ہو وہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے آیت کے عنوان میں سمت الدرر میں شیخ القرآن علیہ الغفران نے فرمایا ترغیب الانفاق الفاقی حب دنیا یا عن الدین ولیحاد ذلیہ یہود و ہو یہ ترغیب ہے لل کیونکہ حب دنیا کا دنیا کی محبت یسدی عن عاندین عن یہ دنیا کی محبت دین سے منع کرنے والی ہے ولیحاد ہو <وحرفوه> اس لیے تو یہود گمراہ ہوئے تھے اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے یہود نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کی تھی اور تفصیر مدارک میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لا اصول علی اللہ مطلوب اللہ بخراج المحبوب قاعدہ یہ ہے لاسول مطلوب اللہ بخراجل محبوب مطلوب کی مطلوب کی طرف رسائی ممکن نہیں ہے ہاں جب تک تم محبوب کو قربان نہیں کرو گے جب تم نے محبوب کو قربان کر دیا تو مطلوب کی طرف تمہاری رسائی ہو جائے گی علماء لکھتے بر کلیمت الجامت الجوہل خیر کلیمت ال جامعت الجو خیر بر کسے کہتے ایک جامعہ کلمہ ہے سارے خیر کو شامل ہے یہاں نیکی کا اعلیٰ مرتبہ بھی مراد ہے اعلیٰ درجہ بھی مراد ہے اور جنت بھی مراد ہے ہرگز تم جنت نہیں پہنچ سکتے ہتہ تنفکو مما تو مولانا روم بھی فرماتے ہیں ہر داری صرف کن دراہ او ہر داری صرف کن دراہ او لن تنا لرحت تن جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر لو کیونکہ لن تنا لر راہ تن یا تم ہرگز جنت نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کر لو اللہ کی راہ میں مما تو جو تمہیں پسند ہے مال پسند ہے تو مال لگاؤ اولاد پسند ہے تو اولاد دین کے لیے وقف کرو جو تمہیں اپنا آپ پسند ہے تو دین میں لگ جاؤ لن تنا بر راہ تاتن مما تو ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے جنت یہاں تک کہ خرچ کر لو وہ جو تمہیں خود پسند ہو و ماتن من شی حضرت ابو طلحہ اور اللہ تعالیٰ عصاحت کے نزول کے بعد آئے اور نبی علیہ صلاۃ والسلام سے فرمایا میرا یہ باغ مجھے بہت پسند ہے اس میں بہت قیمتی کھجوریں ہوتی ہیں میں نے اللہ کی راہ میں سے وقف کر دیا اسی طرح صحابہ عمل کرنے والے تھے اللہ کی کتاب پہ اور وہ جو تم خرچ کرتے ہو کسی چیز میں سے تو فین اللہ حبی عالیم یقیناً اللہ اس کو جاننے والا ہے کلامی کان ال بنی اسرائیل اللہ حرم اسرائیل والا نفسی ہی من قبل ان تو نزلت <تورا> یہ تیرہویں خباصت اہل کتاب کی تیرہویں خباست على المبیا انبیا پہ خود سے جھوٹ بناتے تھے کل تعام کہتے تھے کہ ہم پہ یہ چیز حرام ہے یعقوب علیہ السلام نے حرام ٹھہرائی نہیں کل تعام ہر کھانے کی چیز کانا لی بنی اسرائیلا وہ حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے اللہ ماہ حرم اسرائیل عالانف سی مگر وہ جو بن کی تھی ماہ حرمہ مورات تحری میں ہے امام نصفی لکھتے ہیں کل الطعام سے مراد المتعومات تل لطیفی النزاع مراد کل عرفی ہے المتعومات تل لطیفی النزاع وہ خوراک کی چیزیں جس میں یہود نے نزاع کیا تھا اختلاف کیا تھا وہ اونٹ کا گوشت تھا علامہ ہر رما اسرائیل علا نفسی مگر وہ جو کہ بند کیا تھا ہر تحریم لغوی میں لوغوی بمانے بند کرنا ہر رمنا المراضیا سر قصص کی آیت نمبر بارہ علماء لکھتے یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی اس وجہ سے اونٹ کے گوشت سے منع کیا گیا تھا ان کو دو اقوال ہے ایک تو اتبا نے منع کیا تھا اور دوسرا قول یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی تھی اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں اونٹ کا گوچ نہیں کھاؤں گا تو یہ بن کرنا بطور نظر تھا ماہر رما اسرائیل عالانفسی اس قسم کی نظر اب اس وقت جائز نہیں ہے ہماری شریعت میں حلال کو حرام کرنا اپنے اوپر مگر وہ جو کہ بن کی تھی یعقوب علیہ السلام نے تفسیر بیزاوی زاوی کہتے ہیں قاضی صاحب قیل فعلا ذالی کا لت تدابی یعقوب علیہ السلام نے ایسے کیا تھا علاج کے لیے لت تداوی بے ڈاکٹروں اور اطبا اور حکیموں کے اشارے پر زماشری نے بھی کشاف میں لکھا ہے قیلا اشارت علیہ للطباء بيستنابه ففعل ذلك بینه بین الله تعالی فهوك تحریم الله ابتدان تو اللہ ما حرم اسرائیل على نفسي من قبل ان تنزل التورا مگر وہ بن کیا وہ جو بن کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر تورات کے نازل ہونے سے پہلے قل فاتو بت تو کہہ دیجئے لے تم تورات کو فتلوہا تو پڑھ لو اس کو اگر ہو تم سچے تو جس کسی نے جھوٹ باندھ لی اللہ پر علی اللہ ہلکیبا جس نے بنا دیا اللہ پہ جھوٹ اس کے بعد تو یہ لوگ یہی ہیں ظالم قل صدق اللہ کہہ دیجئے سچ کہا اللہ نے فتبیو ملت ابراہیمہ صدق اللہ فی جمیع ما ذکر من شبھاتی ولا جتنے شبہات اور ان کے جوابات ذکر ہو گئے یہ سب اللہ نے سچ کہا ہے فت طبیت ابراہیم حنیفہ تو تم تابے کرو طریقے کی ابراہیم علیہ السلام کے کیونکہ بیان کرنے والے تھے توحید کا اور رد کرنے والے تھے شرک کا ماں کا نمین المشرقین اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرقوں میں سے انا والی موزی عال اللہ کا تمارکل عالمین یہ چودویں خباصد اہل کتاب کی چودہویں خباص کہا کرتے تھے کہ قبلہ تو اولا ہمارا قبلہ بیت المقدس قبل اولا ہے آج ہمارے ناسمج مسلمان بھی کہتے ہیں قبل اولا یہود کے قبضے میں ہے قبلہ اولا بیت اللہ ہے اولا درجے کے اعتبار سے بھی بیت اللہ ہے اولا عمارت اور تعمیر کے اور تاریخ کے اعتبار سے بھی بیت اللہ اولا ہے لِلنَّاسِ یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا تھا لنسی لوگوں کے فائدے کے لیے للدی بھی بکا وہ ہے جو بکا میں ہے بکہ مکہ کا نام ہے یا بکہ حرم کو کہتے ہیں اور مکہ سارے شہر کا نام ہے مکہ کو بکہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پانی نہیں ہے بکا وہ مقام جہاں پانی کی کمی ہو یا بکا سے ہے یہاں بڑے بڑے لوگ آ کے روتے ہیں قتادا کہتے ہیں نلہ بک کا جمی انا سیلے سارے لوگ اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں پانی نہیں تھا صرف زم زم کا پانی تھا اور بیر داؤدی ایک بیر داؤدی تھا جو کہ تخانے میں اب آیا ہوا ہے حرم کے مقاتل نے لکھا ہے مکہ مکرمہ کے بہت نام ہے ابن کثیر اور درمن منصور میں سیوتی نے یہ نام ذکر کیے ہیں کچھ تفصیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بکہ مکہ کو اس لیے کہتے ہیں لے انا تبک کا آنا یا بڑے بڑے جب کے کی گردنیں جھک جاتی ہے اور مکہ اس لیے کہتے ہیں کہ لے انحا تمک یہ گناہوں کو معاف کرنے کی جگہ ہے یا بکہ اس لیے کہا گیا کہ بڑے بڑے زوراور جب اس کے ختم کرنے کی نیت سے آئے تھے جیسے اب رہا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا امام راضی نے لکھا ہے تو ان ناؤ والا بئی ہوں زیال سے یقینا پہلا گر جو بنایا گیا تھا لوگوں کے فائدے کے لیے للدی خامخا وہ ہے بھی بکتا جو مکہ میں ہے مبارکن برکتوں سے لبریز ہے مبارکن ایک نیکی کا اجر ایک لاکھ یا مبارکن برکت بے تبار رزق بہت رزق ہے اللہ اتنا رزق ضائع ہوتا ہے وہاں اور ہر موسم کا ہر میوہ ہر وقت وہاں ملتا ہے جس علاقے میں بھی پیدا ہونے والا وہ حودل للا عالمین اور ہدایت ہے مخلوقات کے لیے قرآن نے تین چیزوں میں ہدایت کا انحصار کیا ایک بیت اللہ کو حدل للامین کا اور ایک نبی علیہ السلام کو حد الناس کا حد للامین کا اور تیسرا قرآن حودل ناس ہے تو نبی بھی ذریعہ ہدایت بیت اللہ بھی ذریعہ ہدایت اور قرآن بھی ذریعہ ہدایت ہے للعالمین ہدایت ہے ساری مخلوقات کے لیے فی ہی آیا تمبئی نعت اس میں اس مکہ میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی واضح واضح آیات مقام ابراہیم اے منہا مقام و ابراہیم ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے یاد ف بیان ہے آیات کے لیے امن دخلو کانا آمنا یہ دوسری آیات اور جو کوئی بھی مقام و ابراہیم وہ پتھر جہاں جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی نشانیاں ہیں آج بھی بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑا ہے اس سے شیشے میں اب بند کیا ہوا ہے جالیوں میں کیونکہ لوگ وہاں شرک کرتے تھے اسے چومتے تھے اور کسی نے کہا کہ یہ شاہ عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پہ انہوں نے اس طرح کیا اللہ عالم ومن من دخل ہو جو کوئی کے داخل اس پتھر اس لیے وہ شاعر کہتے ہیں وہ مواتو ابراہیم فی خری رت اعلی قدم ہی حافی ان گئی رلی وہاں نشانی بالکل پاؤں پیر کی نشانی ہے اور وہ نقشہ ہے پتھر پہ ومن دخلو کا نامہ جو کوئی داخل ہو گیا اس بیت اللہ میں تو ہو گیا وہ امن میں امن میں ہو گیا کیا معنی ایک معنی یہ ہے کہ بیت اللہ میں جس نے پناہ لی اسے کچھ نہیں کہا جائے گا امن ہے یہ جگہ امن کی ہے حیوانات کے لیے یہاں امن ہے حرم میں تو انسانوں کے لیے کیوں نہیں ہوگا من دخلو کا نام ایک دوسرا معنی جس کا حج قبول ہو جائے تو یہ جہنم کی آگ سے امن میں ہو جائے گا ولی اللہ عل سی حج جلبیت للہ النا سی خبر مقدم ہے حج جلبیت مبتدا موخر ہے من استطاع یہ بدل ہے عالنا سے اور خاص ایک اللہ کے لیے عالنا سے لوگوں پر حج البیت حج ہے بیت اللہ کا منستتا جس الناس سے بدل ہے کن لوگوں پہ ہے جو کہ طاقت رکھنے والے ہوں الہی سبیلہ بیت اللہ کی طرف راستے کا راستے کی طاقت اس سبیل کے بارے میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا مس سبیل قال نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا زادور راہلا سفر خرچہ اور سواری جس کے پاس ہو وہ جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا پوچھا گیا تھا جس پر حج فرض اور وہ حج نہ کرے تو فلیمت مر گیا یہودین او نسرانی یہ مر جائے تو یہ مر مرنے والا یہودی یا نسرانی مرے گا یا وفی روایت فلیمت فی امتفی واد ان شا یہ مر جائے جس وادی میں اس کی مرضی ہے امن کا فرف ان اللہ غنی الْعَالَمِينَ اور جس کسی نے کفر کر دیا انکار کر دیا حج کی فرضیت سے تو بے شک اللہ غنی ہے بے حاجت ہے مخلوقات سے اب زجر خلیہ اہل الکابی کہہ دیجیے وہ کتاب والو کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں سے اور اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو اب پندرہویں خبا آخری مت <سکت> الدونان سب اللہ ہی منا منا کہہ دیجیے کتاب والو کیوں تم بن کرتے ہو اللہ کی راہ سے اس کو جو ایمان مان ہے تب گنا جا تم تلاش کرتے ہو اللہ کی راہ میں کگلیچ ای وجن معالم و تنزیل میں امام بغوی نے لکھا ہے کہ آوج بھی فت ہل آئین مایاتی فلج سام اوج بھی کسر لائن مایاتی فلم آنی ایوج اگر آئن کے فتح کے ساتھ ہو عوج اس ٹیڑے پن کو کہتے ہیں جو اجسام میں ٹیڑھا پن ہو فل الاجسام اور ایوج بھی کسر العین اس ٹیڑے پن کو کہتے ہیں جو فلم آنی ہو معانی میں آلوسی نے لکھا ہے تفسیر المعانی میں سورہ زمر کی تفسیر میں سورہ زمر کی تفسیر میں الجرے مایوری کا بل بصیرت وجو بل فتح مایودری کا بسرے ایوج کے کسرے کے ساتھ اس کو کہتے ہیں جو کہ بصیرت سے معلوم ہو دل کی روشنی سے اور آوج بالفت مایودری کا بل بسر کو کہتے ہیں جو نظر آنے والی کو ٹیڑا پن ہو سے کہتے ہیں تو تب گناہ اے تم ڈھونڈتے ہو اس اللہ کی راہ میں ٹیڑا پن کیا ٹیڑا پن تفصیر کبیر میں امام راضی نے کہا بلقائی شبھاتی فی قلو اضافت المسلمینہ تم شبہات ڈالتے ہو ضعیف مومنوں کے دلوں میں اب بھی یہ لوگ مبتدین اہل حق کے بارے میں شبہ پیش کرتے یہ ہیں متشددین ہیں اور یہ فلان اور فلان ہے لو کان بیان و کتاب اللہ تشدیدا فانا فضل اللہ ربی مشدد قرآن کو بیان کرنا یہ کوئی سختی ہے, ہے تو میں اللہ کے فضل سے پہلا متشدد ہوں تب گناہ آئے وا تم ڈھونڈتے ہو اللہ کی راہ میں ٹیڑا پنوان تم شہدہ اور تم ہو گواب اللہ ہو بے غافل نماتا من اور نہیں اللہ نہ خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو یادین کتاب او, او مان والو اگر تم نے تابے کی ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی ہے اللہ کی کتاب یاردو کم باد ایمان کافر ان تو واپس کر دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر اگر تم اناہلے کتاب کی تابے داری کرو گے تو ان کی طرح کافر ہو جاؤ گے نا وہ کہیں فتق فرو نوان تم اللہ اور کس طرح کفر کرو گے تم حال یہ ہے کہ پڑی جاتی ہے تم پہ اللہ کی آیت وفی کم رسول اور تم میں موجود ہے سنت رسول کی رسول ہوئے سنت رسولی و رسولی وہ میں یا اور جس کسی نے تھام لیا اللہ کی رسی کو تھام دیا جس کسی نے یا تسم بللہ فقد ہو دیا الاثراتم مستقیم تو یقیناً اسے ہدایت کر دی گئی الدی راہ کی طرف میں یا تسم بللہ تمسا کبھی دینی التنزیل آتی ہی فرماتے ہیں امام ببوی یا تمس کبھی و تی جس نے تھام لیا اللہ کے دین اور اللہ کی تابے کو مضبوطی سے تھام لیا تو فقد ہو دیا الا سراطم مستقیم دیکھے سورہ فاتحہ ہمیں کہتے ہیں دینا سرات المستقیم تو بکر میں کا زال کل کی تو یہاں فرمایا فقط ہو دیا الا سراتم مستقیم یہ وہ سیدھی راہ ہے آیت میں کفر سے دو موانے ذکر ہوئے ہیں ایک کتاب اللہ کی تلاوت اور دوسرا رسول اللہ کا وجود تو رضا خانی استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ موجود ہے بی وجود بھی وجود دنیاوی حاضر ناظر ہے نا تو اس کا ایک جواب یہ کہ خطاب خاص ہے صحابہ کو سورہ حجرات کی آیت نمبر سات کی طرح اور صحابہ کے درمیان رسول اللہ موجود تھے دوسرا جواب یہ ہے کہ خطاب عام ہے لیکن رسول اللہ کی موجودگی سے مراد رسول اللہ کی سنت اور احادیث کی موجودگی ہے یہ قیامت تک موجود رہیں گے تفسیر رحلانی میں سید محمود علوسی نے یہ تحقیق کی ہے بحر العلوم میں سمر نے بھی یہ کہا ہے کہ آیت عام ہے اور مراد اس سے آثار نبوت ہے یا تیسرا جواب قطادہ کا قول ہے حضرت قطادہ فرماتے ہیں تفسیر تبری میں ابن جریر نے چوتھی جل سفت سینتی اس پہ یہ قول قطادہ کا ذکر کیا فرماتے ہیں فی ہی عالمانی بینانی نبی اللہ و کتاب اللہ اس میں دو نشانیاں واضح ہیں جو موجود ہوں ایک اللہ کا نبی اور دوسرا اللہ کی کتاب فام نبی اللہ فما زا وام ماں کتاب اللہ فاپ کا اللہ ہوبئی ہر اللہ کا نبی ہے تو وہ تو چلے گئے کتاب اللہ فاپ کا اللہ ہوبئی اللہ کی کتاب کو اللہ نے تمہارے درمیان باقی رکھا ہے تفصیر ابن ابی حاتم کی بھی یہ مانا کرتی ہے یہ قول ذکر کرتی ہے چوتھی جلسفہ دو سو ایک پر تفصیر کبیر نے بھی قطادہ کا یہ قول ذکر کیا ہے الکشف والبیان تیسری جلسفہ ایک سو مظہری میں دوسری جلسفہ ایک سو پانچ معلومت میں پہلی جلسفہ دو سو اٹھاون در منصور میں اور تاریخی کبیر میں بخاری نے یہ قول قطادہ کا ذکر کیا ہے فی عالمانی بینانی وجدانی نبی اللہ و کتاب اللہ فامہ نبی اللہ فما صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ فاپ کا اللہ کم تنتاوی بھی لکھتے جواہر میں دوسری جل سفا دو پر اما کتاب اللہ فقد ابقا کم وما نبی اللہ فقد مزا اللہ کی کتاب باقی ہے اور نبی اللہ کے تو چلے گئے دنیا سے تو وہ کئی فتق وہ دوسرا معنی ہم نے جو کیا فی کم رسول سنت و رسولی آسار آساری آسار, آسار و ہی نبوت کے آثار قیامت تک رہیں گے تو کس طرح کو فر کر دو گے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا لنت الما تمسک تم بہ ما یہ دو چیزیں ہیں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے انی تاری کنفی کو یا ترک تو فی اختلاف ہے روایات برابر ایک روایت میں ترک تفی کو ہے دوسرے میں نیتار کنفی کو مسقلین ہے دو بھاری باری چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو تو لن تزلو گمراہ نہیں ہوگے ایک کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے دوسرا اللہ کے رسول کی سنت ہے تو وہ کئی فتق کس طرح کو فر کرو گے تم تم تلا علیہ کمایات اللہ حال یہ ہے کہ پڑھی جاتی ہے تم پہ اللہ کی آیت وفی کم رسول اور تم میں موجود ہے رسول کی سنت اللہ کے رسول کی سنت سنت اور شریعت ومیاتسم بلّہ ہی فقت ہو دیا الا سرات مستقیم اور جس کسی نے تھام لیا اللہ کی رسی کو اللہ کی کتاب کو اللہ کے دین کو تو یقیناً ہدایت دی گئی اس کو سرات مستقیم کی طرف یا دینا منتق اللہ حق توقاتی اب یہاں سے تیسرا حصہ آخری حصہ صورت کا شروع ہو رہا ہے یہ آخر تک ہے اور اس میں دو مسائل بیان ہو رہے ہیں مشترک مقصدی ایک مسئلہ جہاد کا اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ تعالی جہاد اور انفاق کے لیے تنظیم اور جماعت کی ضرورت ہوتی ہے تو تنظیم اور جماعت کے لیے پانچ اصول بیان ہو رہے ہیں تاسیس سے جماعت کے لیے جماعتیں بہت ہے لیکن قرآنی مشن اور قرآنی اصول پہ بنی ہوئی جماعت جماعت اشاعت التوحید و سننا ہے پانچ اصول دیکھیں پہلا اصل عقیدہ تمام اراکین کا ایک توحید خداوندی پہ ہوگا یہ پہلا اصل ہے تمام اراکین کا عقیدہ اللہ کی توحید کا ہوگا اور اراکین جماعت ممبران تنظیم موحدین ہوا کریں گے یا یو الذین ددینہ منتق اللہ حق توقاتی او مومنو ڈرو اللہ سے حق تقاتی حق ڈرنا اللہ سے یہاں اشکال ہے اشکال ظاہری یہ ہے کہ اللہ سے حق کا تقاتی اللہ کے حق کے مطابق کون ڈر سکتا ہے کس کی طاقت ہے تو پھر متقدمین علماء کرام فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے آیت نمبر پندرہ سور تغابن کے ساتھ وہ ناسخ ہے وہاں فرمایا فتق اللہ ہم تم ڈرو اللہ سے جتنی طاقت ہو تمہاری تو وہ ناسخ ہو گئی سر تغاب کی آیت نمبر پندرہ مستتاتم اور یہ حق تقاتی منسوخ ہے لیکن متاخرین علماء فرماتے ہیں منسوخ نہیں ہے بلکہ حق تقاتی کی تفسیر ہے وہ مستتاتم جتنی تمہاری طاقت ہو اتنا اللہ سے ڈرو بس یہی حق تقاتی ہی ہے اور اس حق کا ہی کا بیان سرے حج آیت نمبر اٹھتر میں اللہ نے فرمایا ہے اور وہاں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حق کا جہادی ہی یہ ہے ایو جاہدو فی سبیری حقن حق کا جہادی ایو جاہدو فی سبیری حق کا جہادی, فی حق جہادی فی اللہ تا خدوم فل مت اللہ بال قسطی ولا فسیم وابم حافظ ابن کثیر اللہ کی راہ میں جہاد کرو حق کا جہادی والا تاخم فلّہ ہی لومت للائم یہ جہاد کرتے اللہ کی راہ میں حق جہادی اور نہیں پکڑتا ان کو اللہ کے دین میں اللہ کی راہ میں لومت الائم ملامت کرنے والے کی ملامتی وہ قوم و اور یہ کھڑے ہوتے ہیں انصاف پہ ولا انفسیم اگرچہ یہ انصاف پہ کھڑا ہونا اس کا ضرر ان کے اپنے آپ پر ہو او آبا اور ان کے آبا پہ ہو ونا اور ان کے بیٹوں بچوں اولاد پہ ہو امام بغوی نے یہاں بھی یہی قول ذکر کیا ہے مجاہد سے کہ حق تک ہی اے ایو جاہدو فی سبیلی ہی حق جہادی ہی ولا خدم فلائی وابائی یادینا منو او مومنو ڈرو اللہ سے حق تو کاتی حق ڈرنا اللہ سے یعنی جتنی تمہاری طاقت ہو بس اللہ سے ڈرتے رہنا ڈرتے رہنا اللہ کا حق کسی کو نہ دینا لاہ حق لا کن الغری ہی ولی ابدی ہی حق کن حما حق قانی لاتجال الحق قینی حقاح دامن غری تبین فرقانی قصید نونیا میں ابن قیم فرماتے ہیں ایک اللہ کا حق ہے ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے یہ دونوں جدا جدا دو حق ہے لا تجال الحق حقا واحدا ان دو حقوں کو ایک حق نہ بناؤ من غیر طبیین ولا ننولا فرقانی وضاحت اور فرق کے بغیر اللہ کا حق اللہ کے بندوں کو کیوں دے رہے ہو تو توحید کا عقیدہ ایک تق اللہ ایمان والو ڈرو اللہ سے حق تقاتی حق ڈرنا اللہ سے تن اللہ وان تم مسلمون اور مت ڈرو تم مگر اس حال میں کہ تم ہو تاب اللہ کے مسلمون اے مخلصون معالم التنزیل میں بغوی فرماتے مفوزو امورکم کم اللہ تعالی مسلمون کا کیا معنی ہے مفوزو نمور کم اللہ تعالی مخلصون مفوزو امورکم کم اللہ تعالی وا تسیم بحب اللہ جماعت کی تاسیس کا دوسرا قائدہ اراکین جماعت کا قانون ایک ہی ہوگا اللہ کی توحید اللہ کی توحید وا تھام لو تم بحبل اللہ اللہ کی رسی کو جمیان سب کے سب ولا تفر اور اللہ کی رسی سے متجدہ ہو کیونکہ اللہ کی رسی سے جدا ہونا تفریقے میں مبتلا ہونا ہے وا تسیمو اے اوت لب ال نسرا من اللہ تالال من القائلی ولاشیرہ سمر نے باہر العلوم میں فرمایا اوت لب ال نسرا مین اللہ تالال من القائلی ولاشیرہ امداد اللہ سے مانگو قبائل اور آشیرہ سے نہ مانگو وا تسیموں بھی حب اللہ جمیان حب لہ کیا ہے حدیث میں آتا ہے صحابی نے نبی علیہ تو السلام سے پوچھا تھا مل حب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبل اللہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا حبل اللہ کتاب اللہ الممدود من الارض حبل اللہ اللہ کی کتاب ہے مضبوط جو اوپر سے آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوئی ہے تو اس کو حبل اللہ کہنے میں حکمتیں کتنی ہے ایک اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے ممدود من اسما الارض ہے جو اللہ سے رابطہ بنانا چاہے اسے اللہ کے قرآن کو اٹھانا چاہیے حبل اللہ رسی ہے تمہارے اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ ہے کسی اور بات اور اور چیز پر اتفاق نہیں آئے گا اگر مسلمانوں کا اتفاق آئے گا تو ایک قرآن پہ آئے گا تو وا تسیمو بھی حبل اللہ ہی تو مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب کے سب ولا تفر رقو اور اللہ کی رسی سے متجدہ ہونا لا تفرقو فرقوں میں مبتلا نہ ہونا اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں وسکورو اب الت لا تفر کی کیونکہ تمہارا فائدہ ہی حبل اللہ میں ہے رسی کے ذریعے کنویں سے نکلا جاتا ہے جہنم سے بچنے کا یہ واحد راستہ ہے وسکرو نعمت اللہ ہی علیہ یاد کرو اللہ کی نعمتیں کہ اللہ نے کی ہیں تم پر اس کن تم کے تھے تم آادان دشمن ایک دوسرے کے فالف بین قلو بھی تو اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان ایلاف دل کو ایک دوسرے کے اندر کر دینا لفافے کو بھی لفافہ اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ فب قلوبکم اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں فاسبہ تم بھی نعمتی ہی تو ہو گئے تم اللہ کی نعمت کے ساتھ اخوان بھائی بھائی سمرقندی بہار العلوم میں لکھتے فی الدین تم بھائی بھائی بن گئے اللہ کے دین میں ان نمل اخوت و و فدین اصل اخوت فدین ہے ایک چڑیا اڑی تھی اور اوس قبیلے کے باغ میں آئی کھجور کا باغ تھا تو اس اوس قبیلے کے ایک آدمی کے باغ کے ساتھ خزرج قبیلے کے ایک آدمی کا باغ تھا تو وہ اس باغ سے اڑ کر گئی خزرجی کے باغ میں تو کچھ کھجوریں تھیں پکی ہوئی وہ گر گئی تو یہ خزر جی اٹھا اور اس اوسی کو قتل کر دیا اوس کے وہ نے اوسی کے وہ اٹھے اور اس خزر جی کو قتل کر دیا ایک سو پچاس سال تک یہ جھگڑا جاری رہا ایک سو پچاس سال ہزاروں لوگ مر گئے کن تم آدان فاللہ فب نقلوکم بسوس ایک عورت تھی جس کا خاون فوت ہو چکا تھا یہ بیوہ تھی تو اس کے باغ میں گیا تھا تو اس نے ارمان کیا ہائے ہائے میرا خاون زندہ ہوتا تو آج اس طرح نہ ہوتا تو اس کے بھائیوں کو پتا چلا تو وہ اٹھے اور اس کو آدمی کو قتل کر دیا جس نے اس کے جانور کو مارا تھا بگایا تھا وہ اٹھے ان کو قتل کیا سو سال تک یہ لڑائی چلتی رہی ایسی لڑائیاں ہوتی تھی دشمنیاں ہوتی تھیں کن تم آدان جب تھے تم ایک دوسرے کے دشمن فالا فبینا قلوبکم کم تو اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان پھر ہجرت کے بعد مدینہ کے انصار نے صحابہ مہاجرین کی کتنی دار مدار کی اور کتنا ان پہ ایثار کا معاملہ کیا ایک جہاد میں ابو جہل کا بیٹا اکرم رضی اللہ تعالی عنہ شہید شہید ہو رہے ہیں زخمی ہیں تو انہوں نے پانی کا طلب ہوا فرمایا پانی لے آؤ تو ساقی جب پانی لے کے آیا تو ساتھ میں پڑے دوسرے زخمی نے آواز دی پانی تو انہوں نے جل جلدی منہ سے ہٹا کے وہ پیالا اس ساقی کو دیا کہ میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہوگی اسے پیلا دو وہ پیالا منہ سے لگانے لگا تو تیسرے نے آواز دی پانی اس نے بھی ہٹا کے دے دیا کیسے دے دو وہ پانی لے جانے والا تیسرے کے پاس گیا وہ شہید ہو چکا تھا دوڑتے دوسرے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو چکا تھا رضی اور عدی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا وہ بھی تینوں شہید ہو گئے ایک دوسرے سے پہلے پانی قدرے نہیں پیتے والب نہ قلوب یہ محبت تھی سورہ انفال آیت نمبر 63 میں اللہ فرماتے ہیں وال فبین قلوب لون فختما فلر دی جمی اما الفتولا کن اللہ اللہ فین اللہ نے تمہارے صحابہ کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی ہے میرے محبوب اگر تو دنیا کا سارا مال خرچ کر لیتا تو تو ان کے درمیان محبت نہیں پیدا کر سکتا تھا لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا کی اور محبت ڈالی ہے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی اور وہ احتسام بحبل اللہ کی برکت ہے وہ آتسیم و بحب اللہ ہی جمی والا کیوں وسکرو نعمت اللہ علیہ یاد کرو اللہ کی نعمتیں کہ اللہ نے کی تھی تم پر اس کن آدان جب تھے تم دشمن ایک دوسرے کے فالف بینا قلو کم تو اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان ایک دوسرے کی فاصبہ تم بھی ہی ہو گئے تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ایک دوسرے کے وکم تم اعلیٰ شفا حفرت امناری اور تھے تم جہنم کے کھڈے کے کنارے شفا کنارے کو کہتے حفرا گڑا جہنم کے گڑے کے کنارے کند تسوئی پور دکھی وقم تم اعلی شفا حفرت مناری مِّن اور تھے تم اعلی شفا کنارے پر حفرت ان گھڑے کے مین نارے آگ کے فانق دم منہا تو اللہ نے بچا دیا تم کو جہنم کے گھڑے میں گرنے سے کدالی کا یہ حبل اللہ کی برکت ہے اللہ کی رسی تمہیں جہنم کے گھڑے میں گرنے سے بچائے گی کدالی یبین اللہ الکم آیا تھی اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیت لال کن تاہ تدون کہ تم ہدایت حاصل کر لو بل معروفی ونکر یہ تیسرا قائدہ جماعت کی تاسیس کے لیے تیسرا قائدہ ارکان فعال ہوں گے کام کریں گے کیا کریں گے کام کریں گے کون سا کام تین کام ہے دعوت ال الخیر امر بل اور نہیں انل منکر ول تم کم چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک گروہ یدرون ال خیر جو بلاتے ہوں لوگوں کو ال خیر نیکی کی طرف خیر سے مراد کیا ہے بقائی نظم الدرر درر میں لکھتے ہیں پانچویں جل صف النس پر یدڑون ال خیر بل جہادی و تعلیمی ولواز جو دعوت دیتے ہیں لوگوں کو خیر کی طرف جہاد اور تعلیم اورواز کے ذریعے جہاد اور تعلیم اور واض کے ذریعے لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں وہرو ن بالمعروفے اور حکم کرتے ہیں ایک دوسرے کو اس کام کا جو شریعت میں موجود ہو و انہ نہ منکرے اور منع کرتے ہیں لوگوں کو اس کام سے جو نہیں ہو موجود شریعت میں معروف ماوا فقش شرح مدارک میں امام نصفی فرماتے ہیں اور منکر ما خالف الشرع عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یا سیوتی نے در منصور میں ذکر کی ہے کہ حضرت عثمان فرماتے تھے یا مرونہ بل معروف اللہ علامہ صابہ کیونکہ امر بالمعروف اور نہیں انل ان منکر میں تکلیفیں آئیں گی یہ بشکل کام ہے گران کام ہے تو یستعین اللہ علامہ صابہم اللہ سے امداد مانگتے ہیں ان مسائب پر جو ان کو پہنچی تو تین کام یدون خیر عام مفسرین ذکر کرتے ہیں خیر سے مراد قرآن لوگوں کو بلائیں گے خیر کی طرف اللہ کے قرآن کی طرف اللہ کے قانون کی طرف جہاد اور تعلیم اور وعض کے ذریعے دوسرا عمل بن معروف کرتے ہیں اور تیسرا انہوں نان علم منع کریں گے لوگوں کو ان کاموں سے جو نہ موجود ہوں شریعت میں وہ الائے یہ لوگ یہی ہیں کامیاب کامیابی انہیں مل گئی ولا تکون کل دینہ تفر رقو وقت لفوم امبادی ما جا احم البینات یہ زجر اور تخفیف ہے مت ہو تم ان لوگوں کی طرح تفرقو جنہوں نے جو اللہ کی رسی سے جدا ہو گئے جو فرقوں میں مبتلا ہو گئے تفرقو نظم و درمت نے لکھا ہے تفر رکو اے با اب فی اوسولی دینی و بیما ار آسی پانچویں جل صفحہ چالیس نظم الدرر للبقاعی تفرقو جو فرقوں میں مبتلا ہو گئے تسنس ہو گئے اللہ کی رسی سے جدا ہو گئے کیسے اب تدرو بیما ابتدر فی اصول دین جنہوں نے بدعات بنا دی اصول دین میں اور گناہوں کا ارتکاب کر لیا قاضی صاحب ابو سعود کہتے ہیں تفرقو بے استخراج طویلات استخراج طاویلاتے صاف ستھرے مسئلے پہ عمل نہیں کرتے چل ول طویلات کرتوی لکھتے ہیں ہوم المبت آ منہاد یہ تفرقو کون ہیں اس امت کے ببتدی ہے بےدتی ولا تکن اور تو مت ہو جاؤ آپ کل لدینہ ان لوگوں کی طرح تفر جو جدا ہو گئے اللہ کی رسی سے بدعات شروع کر دی جنہوں نے وقت لفومات اور اختلاف کیا انہوں نے بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس واضح دلائل الام عذاب عظیم یہ لوگ ان کے لیے عذاب بڑا یوم یہ عذاب عظیم ہوگا اس دن کے سفید ہو جائیں گے چہرے اہل سنت والجماعت کے و تس اور کالے ہو جائیں گے چہرے بےدتیوں کے ابن کثیر لکھتے ہیں یقالو <عكت> مقدر ہے تو تب یزو کہہ دیا جائے گا یا ان کے لیے عذاب ہے بڑا اس دن میں تب یزو جو آہل سنتی و الجماعت و تسودو اہل فرق آہل فرقہ کے منہ کالے ہوں گے مبتدین کے اور آہل سنت والجماعت جماعت کے چہرے سفید ہوں گے جنہوں نے سفید دین پر کالے داغ لگائے تھے بدعات کے ان کے چہروں کو اللہ کالا کر دے گا اور تفصیر الحداد دوسری جل صفحہ 119 پہ لکھتے ہیں فمان ال آیا مخلسینا لہ بحیدے یا طبیعز وجوہی آہل علمی و سنتی و تسود وجوہی بد آتی سفید ہوں گے چہرے ان لوگوں کے جو مخلصین تھے خاص کرنے والے تھے اللہ کے لیے توحید کا عقیدہ الہ ایک اللہ کو مانتے تھے یہ نہیں کہ کارساز اللہ کے غیر کے سوا کسی اوروں کو مانتے تھے مشکل کو کشا تکلیفوں سے بچانے والا ہاتھ پہ کالا تار باندھ دیا یہ مجھے نظر سے بچائے گا اور تکلیف سے بچائے گا تو ان کے ان کے منہ بھی کالے ہوں گے تبیزو جوہن اور سفید ہوں گے چہرے اہل العلم و اہل علم اور اہل سنت کے و جوہ اہل بد آتے اور کالے ہوں گے چہرے اہل بدعت کے ایسی عبارت قرطبی نے بھی ذکر کی اور الغنیہ میں صفحہ اسی پہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت وہ ہے جو سنت کی اتباع کرے والجماعت جماعت سے مراد صحابہ ہیں تو صحابہ کی تابے دار اور رسول اللہ کی سنت کے تابے دار اہل سنت والجماعت ہیں شاب سی یوم تبیزوجن ان کے لیے ہوگا عذاب بڑا اس دن میں کہ سفید ہو جائیں گے چہرے ل سنت والجماعت کے آہل توحید اور اہل علم کے و تس اور کالے ہو جائیں گے چہرے آہل بیدات کے آہل تفریقہ کے فام لدین سدت وجوہ ہر وہ لوگ ہیں جن کے کالے ہو گئے ان کے چہرے کہا جائے گا ان کو یو قال الحم <تصحیح> <تصحیح> یہاں حزف مقدر ہے یو کہا جائے گا ان کو اکفر تم بعد ایمانی آیا تم نے کفر کیا ہے کام کفر کا کیا ہے تمہارے ایمان کے بعد اکفرتم تم وتفرقتم عیاتی و فی الدین قاضی صاحب مظہری تفصیر مظہری میں لکھتے قاضی ثنا اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اکفرتم تم وتفرقتم عیاتی و تفر تم تم نے اصول دین سے انکار کیا تھا قطعیات سے اور دین میں تم نے فرقے بنائے تھے اکفر تمہارا کام کفر کا کیا تھا ایمان کے بعد تو چکھ لو اللہ کا عذاب دماقن تم تک اس وجہ سے کہ تھے تم کفر کرنے والے وہ ام اللہ دین ابھی ہرچے وہ لوگ ہیں کہ سفید ہو گئے ان کے چہرے جن کے چہرے سفید ہو گئے ففی رحمت اللہ تو یہ ہوں گے اللہ کی رحمت میں یہ ہوں گے اس رحمت میں ہمیشہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں پڑھتے ہیں ہم یہ آیتیں آپ پر بالحق اظہار الحق علی اثبات الحق حق اظہار اور اس بات کے لیے اور نہیں ہے اللہ یورید ظلم للعالمین کے ارادہ کرتا ہو ظلم کا مخلوقات کے لیے وللہ ما فی سماواتی و ما فل اور درخواست اللہ کے اختیار میں ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمینوں میں ہے وہی اللہ ہی ترجمور اور اللہ کی طرف واپسی ہے سارے کاموں کی کن تم خیر امتن اخرجت لناسی تام مرون بل معروفی وطنکری وت مین بلا یہ تیسرے اصل کا تطمہ تیسرے قاعدے کا ارکان فعال ہوں گے کیا کام کرے کن تم خیر امتن اخرجت لناس تم بہتر امت ہو کن تم ماضی ہے اشارہ اس طرف کہ تم اللہ کے علم میں بہتر امت تھے یا کن تم بمانے ان تم ہو تم بہتر امت جب یہ کام کرو گے اور ماضی کے سیغے کے ساتھ اشتے اشارہ اس طرف کہ خیریت اس امت کا وصف اصلی ہے یہ پہلے سے وف سے عارضی نہیں ہے پہلے سے یہ اچھے تھے سب سے اچھے تھے خیریت کی وجہ کیا تامرون بال معروف تھے تم اللہ کے علم میں بہتر امت اخرجت لناس نکالے گئے ہو لوگوں کے فائدے کے لیے ملام میلام لفا دیکھے کتاب دلاس قرآن شاہر و رمضان الدی انزلہ فی القرآن ہودلاس قبلہ ان اول بیتی موزی الناس لکتا مبارکن و وهدل عالمین اور نبی مارسل نا کے اللہ کا تو قبلہ بھی لالمین نبی بھی لناس قرآن بھی لناس تو امت بھی اخرجت للناس کیونکہ بیت اللہ کے بعد دوسرا قبلہ نہیں قرآن کے بعد دوسری کتاب سماوی نہیں اور رسول اللہ کے بعد دوسرا نبی نہیں متنبی جھوٹے علیہم ہما استحق وہ ہوں گے لیکن سچا نبی نہیں دوسرا اخرجت للناس تم نکالے گئے ہو لوگوں کے فائدے کے لیے فائدہ لوگوں کا کیا ہے لوگوں کا فائدہ حدیث میں آتا ہے خیر سے لناس یہیں آ تو نہ بھی قیمت تایت خلوف اسلامی اچھے لوگ لوگوں کے لیے فائدہ مند لوگ مجاہدین ہیں کہ قیدی جن میں جھکڑے ہوئے ان کے پاس لائے جاتے ہیں اور وہ ان قیدیوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور اسلام میں داخل کرتے ہیں یہ خیر الناس لناس ہیں افضل الجہاد یہ امر بالمعروف معروف اور نہیں منکر ہے تو نکالے گئے ہو لوگوں کے فائدے کے لیے خیر اناس مین الناس حدیث میں آتا ہے بہتر تم لوگوں میں سے وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جنت میں پہنچائیں جہنم سے بچائیں عقیدے کی اصلاح کرے اعمال کی اصلاح کرے تامرون نبل معروف تم حکم کرو گے لوگوں کو اس کام کا جو موجود ہو شریعت میں اور منع کرتے ہو اس سے جو نا موجود ہوں شریعت میں وتو منو اور تم ایمان لاتو اللہ پر ولو آمن کی تاب اگر ایمان لیات اہل کتاب تو خواہ مخواہ بہتر ہوتا ہے ان کے لیے بعض ان میں سے مومن ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق نہیں ادرو کم اللہ آزاد تشجیح اور بہادری ہے یہ تکلیف نہیں دے سکتے تمہیں مگر اللہ آزا مگر برا بلا برا بلا منہ کا اللہ ازا لئی یہ نفی ضرر کی اللہ ازا اس بات ضرر کا تو یہ تو تحصیل حاصل ہے نفی دشید خپل نفس نوش تو اس کا جواب ہم نے کر دیا ازا سے مراد زبانی ازیت تحمت فت بازی اللہ ازا بلسانی وعیدن وت السنتیم و دعا ذلا التیم و کف رحیم الحداد ازن یسین بے اعتبار السانی و تحمہ ابن عادل الباب میں ذکر کرتے ہیں کرتوی فرماتے آزن کس بحم و لا لکون الحم الغلابا تو یہ کوئی ذر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ کو اللہ آزن مگر برا بلا کہنا زبان سے وہی قاتل و کم اگر یہ جگڑ جگڑا کرے تمہارے ساتھ تو یو الوحم الدبار پھیر دیں گے یہ پیٹھیں شاب کی منڈب کی شارہ ذلت بہت ذلیل اور بزدل لوگ ہیں سمایون سرون اور پھر ان کی امداد نہیں کی جائے گی زربت علیہ مزلت و نماس وقیفو لگائی گئی ہے ان پر مہر ذلت کی جہاں کہیں بھی پائے جائیں یہ ہر جگہ یہ ذلیلی ہوں گے اللہ بھی حبل من اللہ مگر اللہ کی رسی کے پاس یعنی اللہ کی کتاب کی داری میں عزت ہے آلوسی صاحب یہاں لکھتے ہیں تفصیر علمانی میں ہر انسان ذلیل ہے اور رفع ذلت کے لیے اتباع کتاب اللہ ضروری ہے اور صحابہ کی تاب داری ضروری ہے کتاب اللہ کی کا ترک اور صحابہ کی محبت سے دل کا خالی ہونا ذلت ہے جس نے حبل اللہ کتاب اللہ کو چھوڑ دیا اور صحابہ سے بغض رکھا تو علوسی صاحب یا تصری فرمارہے تفسیر الرمانی میں وہ ہمیشہ ذلیل ہی رہے گا حداد نے لکھا ایا تعتصموا بعہد اللہ هو الاسلام وحبل من الناس ای عهد ذمۃ المسلمین هو الخراج <تصفيق> یا اسلام کو مان لے تو عزت دے دے, دے, دے, دے گا اللہ ان کو یا مسلمانوں کے ذمے میں آ جائے خراج, خراج دیں تو اللہ ان کو عزت دے دے, دے گا ذربت علیہم الذلۃ ما ماری گئی ہے ان پر لگائی گئی ہے ان پر مہر ذلت کی ہے نماز سقیفو جہاں کہیں بھی پائے جائیں یہ اللہ بھی من اللہ مگر عزت ملے گی ان کو اللہ کی رسی سے کے پاس وحبل حبل من الناس اور رسی کے پاس صحابے کے کی الناس سے مراد صحابہ ہیں تو بقائی نظم الدرر میں فرماتے ہیں کہ حبل اللہ کتاب اللہ ہے اور حبل حبل من الناس یہ صحابہ کی اتباع کی طرف اشارہ ہے یہ دو باتیں ہیں عزت کی اہل کتاب کے لیے عزت کے یہ دو ہی بیان کی گئی اس کے علاوہ ہر جگہ یہ ذریل ہوں گے وبا ابی غذب من اللہ اور گھیرے گئے ہیں یہ غضب کے میں اللہ کی طرف سے و دور بط اور لگائی گئی ہے ان پر مہر مسکنت کی ہمیشہ یہ مسکین ہی رہیں گے کیونکہ حدیث میں آتا ہے منہدا اللہ شکل فاقت اللہ الفقر جس کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دی ہو اور قرآن کا علم دیا ہو پھر بھی یہ فقر اور فاقے کی شکایت کرے تو اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کے ماتھے پہ فقر قیامت تک لکھ دے گا ضروری بت علیہ ذالک کبھی انم قانو یقرون ابھی آیات اللہ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا تھا اللہ کی آیتوں سے اللہ و اختلون المبیا بغیر حقن اور قتل کیا انبیاء کو بغیر کسی جرم کے ظال کبھی معاس ہوا کانو یات دنیا اس وجہ سے کہ تھے۔ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے یہ حد سے تجاوز کرنے والے لئی یہ مستقل کلام ہے اور اس میں حق پرستوں کی دس نشانیاں اہل کتاب میں سے بعض حق پرست ہے ان میں دس صفات ہیں اہل حق کی دس صفات اور اشارہ یہ ہے اس طرف ہے کہ سارے ایک طرح کے نہیں ہے ٹول و پیو ڈانگ نا حق پرست واورا لئی سوسوا نہیں ہے یہ سارے کے سارے ایک ہی طرح برے بلکہ من اہل کتاب امتن بعض اہل کتاب میں سے امتن ایک گروہ ہے امتن ایک صفت آہل حق کی یہ آپس میں ایک جماعت ہوگی ان کی ایک گروہ ہوگا امت اتفاق ہوگا ان کا منظمہ ہوگا دوسری قائمت مضبوط کھڑے ہونے والے حق پر باہر العلوم میں سمرقندی فرماتے ہیں قائمت عامل تن بھی کتاب اللہ قائمت مہذبتن عامل تن بھی کتاب اللہ تہذیب والے ہوں گے اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے والے ہوں گے یہ دوسری صفتی اور پھر معالم التنزیل میں امام بغوی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا قائے متن بھی امر اللہ لم یوزئی ولم کائ قائمت بھی اللہ اللہ کے قانون پہ مضبوط کھڑے ہوں گے لم یوزئی اللہ کے قانون کو ضائع نہیں کریں گے اور نہ چھوڑیں گے اور حسن بصری کا قول بھی معالم التنزیل میں امام بغوی نے ذکر کیا قائم تن سابط تنت تمس کی دین الحق مضبوط رہنے والے ہوں گے حق دین کو تھامے ہوئے مضبوط تیسری صفت حقیت لونا آیات اللہ آنا لہرے یہ پڑھیں گے اللہ کی آیت آنا لیرے رات کی اطراف میں رات کی غفلت کے وقت لوگ غافلین ہوں گے اور یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی آیتیں پڑ رہا ہوگا چوتھی وہم یسون اور یہ ہوں گے اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے سجدے کرنے والے اب تلاوت تو حالت سجدہ میں نہیں ہوتی تو یسون بمانے یوسل ہے اور یہ ہوں گے نماز پڑھنے والے چوتھی صفتی پانچویں امینون اب اللہ ہی ایمان لانے والے ہوں گے ایمان لانے والے ہیں اللہ پر ولیومل آخرے اور آخرت کے دن پر یہ چھٹی صفت تھی ساتویں یا امرونا بالمعروف امر بالمعروف کریں گے آٹھویں و انہاون عانل منکرے اور لوگوں کو منع کریں گے منقرات سے نویں یہ انل المنکر آٹھویں نویں صفت ویوساریوں فی خیرات اور جلدی کریں گے دین کے کاموں میں خیرات کی تفصیل ہم نے پہلے کیے فستبی الخیرات میں سر بقر من صالحین یہ دسویں صفت یہ لوگ نیک و کاروں میں سے ہوں گے تو یہ دس صفات منسالحین منصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ہم اصحاب محمد یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں صحابہ ہیں صحابہ, صحابہ ومائے فالومن خیرن فلینک فرو یہاں ایک اشکال ہے ساری ساری اون فل خیرات کہ جلدی کرنا تو شیطان کی طرف سے حدیث میں آتا ہے الجلت و بنا یا سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا خلق الانسان انسان و عجولات تو اصل میں عجلت اور مسارات میں فرق ہے عجلت زم میں استعمال ہوتا ہے مسارات مدح میں استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی عجلت مقام مدح میں بھی آ جاتا ہے جیسے سورہ توحا کی آیت نمبر چوراسی میں تو مسارات تقدیم اس کام کی جو کام کرنے کا ہے تقدیم اس کام کی جو کام کرنے کے لائق ہے ما یمبگی کی تقدیم کو مسارات کہتے ہیں عجلت مالا یمبگی کے اقدام کو کہتے ہیں مسارات کا تعلق دین کے ساتھ ہے تفسیر کبیر میں امام رازی نے اور ابن عادل نے اللباب میں یہ فرق کیا ہے تو یہاں مسارات ذکر کی گئی ہے عجلت نہیں منع کیا گیا ہے عجلت سے جو مالائم بغی کا اقدام ہے ان الدینہ وما من خیر یہ چوتھا قاعدہ جماعت کی تاسیس کے لیے نے جماعت جماعت پہ اپنا مال لگائیں گے وما فالومن خیر ان فلینک فروخ اور یون کی جگہ یہ کہا یعنی یہ مال لگانا اراکین جماعت کا جماعت پر ان کا فعل ہوگا کام ہی یہی ہوگا کہ اپنا مال جماعت کی کے مشن پہ لگائیں گے اور وہ جو کرے یہ من خیر جو خرچ کرے یہ من خیر اچھے مال میں سے من خیر مراد اس سے انفاق ہے فلاں یق ہو تو کوئی ناقدری نہیں کی جائے گی اس کی یق ہو یعنی ان کو اجر سے محروم نہیں کیا جائے گا واللہ علیم علی متقین اور اللہ جاننے والا ہے متقیوں کا ان الدینہ یقیناً وہ لوگ کفروں جنہوں نے کوفر کیا لن تغنی عنہم ہوں ہرگز فائدہ نہیں دے گا ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد من اللہ یہ اللہ کے عذاب سے شے ان بر اور یہ جہنمی ہیں یہ ہوں گے جہنم میں ہمیشہ مثال مال نہ لگانے کی مسلماونفی خونہ مال لگانے کی مثال جو مال لگاتے ہیں دنیا پر مسلماونفی کونہ مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں مال کو فی حادل حیاتی دنیا اس دنیا کی زندگی میں کم اصلیرین جیسے مثال ہوا کی ہو فی حاد اس میں تیزی ہو تیزی ہو خازن والے لکھتے ہیں نفقت قاتل علی علا علما اہم مراد ہے اسے باطل پرس یہود جو انفاق شر کیا کرتے تھے اپنے علماء کو مال دے کے اللہ کی کتاب میں تحریف کروایا کرتے تھے بھی لکھا ابن عادل نے بھی اللباب میں لکھا اراد نفقات قاتل علی اللہ علما اہم تحریف تفسیر ابن قیم وہ بھی لکھتے ہیں صد عن اللہ اور آنے اتباع رسول پہ مال لگانا مراد ہے تو اس کی مثال کم سلیری ان جیسے مثال وہ اس ہوا کی ہو فی ہا سر سر اے البرد شدید یا نار الباب میں ابن عادل کہتے اس میں ہو بہت ٹھنڈی ٹھنڈی برد شدید ٹھنڈ بہت ہو یا نار آگ ہو اس ہوا میں عصابت ہر سا قوم ان پہنچ جائے یہ ہوا ایک قوم کی فصل کو جس قوم نے ظلم و اپنے آپ پہ ظلم کیا اور فاہلا ہو تو اس کو ہلاک کر دے وما ظلم اللہ ظلم نہیں کیا ان پہ اللہ عالفسم یا یظلمون لیکن یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے تھے یا یوحلدینو یہ پانچواں قاعدہ ذکر ہو رہا ہے پانچواں قاعدہ غیر رازدار کو جماعتی راز نہیں بتاؤ گے اراکین جماعت رازدار ہوں گے یہ پانچواں قاعدہ ہے یا یو الدینا منو ایمان والو لاتت تخو بہ تم مندو نکم اور غیر رازداری کے دس نقصانات ذکر ہو رہے ہیں دس وجوہات او ایمان والو مت پکڑو تم بے تن رازدار دوست بتانا بتن سے ہے جو تمہارے پیٹ کے اندر کی بات کو جانے رازدار بتانا بتین سے ہے تو مت پکڑو تم بتانا تن راجدار دوست من دونکم اپنے مومنوں کے علاوہ کیوں دس نقصانات ہوں گے اگر تم نے غیر کو رازدار بنا دیا ذکر الوجوہل آشرتی لھر جماعتی و تبا عن آدائی اور من کم عام ہے تمام آہل بدت دری داخلست قرطبی نے لکھا ہے فہیہ نہ تعالا فی هذه آیا اینت تخید الحودا ورن سارا واہلائی دخلاء کلو من کا على خلاف خلافی مذہبی کا و کا فلا تو خالتما جو تورے مذہب اور دین کے خلاف ہو اس کے ساتھ اختلاط نہ کرو یہود ہو نصارہ ہو ہوں بیدتی ہوں بس میں ان میں یہ سب شامل ہے یش غیرکم و مظہری بھی کہتے ہیں دونکم کم یش و تفسیر مظہری لا تم اندونی کمت پکڑو تم رازدار دوستم تم تمہارے علاوہ کسی اور کو لا لو ن کم خبالا یہ انتظار نہیں کرتے تمہارے نقصان کا نقصان کا موقع ملے تو بس تمہیں نقصان دیں گے لا لو خبالا یہ پہلی وجہ اے لا رکون جوہد فی فسادی یعنی ولم لو کم فی ظاہری فن لا ترکون الجہدا فل مکری الخیا <وَالْخَدِيعَة> تفصیر کرتے بھی لکھتے <صدق> یہ تمہارے فساد اور تمہارے نقصان میں انتظار نہیں کرتے انہیں موقع ملنا چاہیے بس لایالو نہ کم خبالا اگر ظاہراً تیرے تمہارے ساتھ جھگڑا نہ کریں قطال نہ کریں پھر بھی تمہارے خلاف اور تمہارے نقصان کی کوششیں یہ چھوڑتے نہیں ہیں یہ پہلی وجہ دوسری ودوما انت تم یہ پسند کرتے ہو اس کو جس پہ تم تنگ ہوتے تمہارے نقصان پہ یہ خوش ہوتے معانی تم ذلالت تمہاری گمراہی ذلالت و کم عن دین دین سے پھرنا یا مشقت تمہاری یا غم اور نقصان اور تاوان تمہارا اس پہ یہ خوش ہوتے ہیں قدبدل بغدا امن افواہی ہم یقیناً ظاہر ہے ظاہر ہے غصہ اور بغز ان کے منہوں سے یہ منہ سے تمہارے خلاف بات کریں گے افواہ فو کی جمع ہے فو لسان اور فم دونوں کو کہتے فو بمانے زبان سورہ عل عمران 167 اور بمانے فم سورہ ابراہیم آیت نمبر 9 وماف تخی سدور اکبر یہ چوتھی وجہ اور وہ منصوبے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے وہ بہت بڑے ہیں تمہارے خلاف جو منصوبے اور بغض اور حسد ہیں ان کے سینوں میں اکبر وہ بہت بڑا ہے قدب ال آیات یقیناً وازے کی ہم نے تمہارے لیے دلائل اور آیات اگر ہو تم عقل والے ہا ان تم الا پانچویں وجہ خبردار تم یہ لوگ ہو کہ محبت کرتے ہو ان کے ساتھ ولائی حبو نہ اور یہ محبت نہیں کرتے تمہارے ساتھ مسلمان تو سادہ ہوتے ہیں لیکن وہ ظالم تیرے ساتھ محبت نہیں کرتے و تو مینو نبل کتابی کلی اور تم ای مان لاتے ہو کتاب پر پوری کی پوری چھٹی وجہ اور یہ پوری کتاب نہیں مانتے افتو مینو نبی باد ال کتابی وتق فرون باد ساتویں وجویدہ لقو کم کالو منافقین ہیں۔ جب تمہارے ساتھ ملیں تو یہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں آٹھویں وجویدہ خلو از علیہ کم الامل مین الغیز جب چلے جائے تمہارے پاس سے تو چک لگاتے ہیں تمہاری وجہ سے اپنی انگلیوں پر غصے کی وجہ سے تمہارے غلبے اور تمہارے مسئلے کی تشہیر اور تبلیغ پہ یہ بہت غصہ ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں پہ چک لگاتے ہیں کاٹتے ہیں تمہاری وجہ سے اپنی انگلیوں کو من گئے غصے کی وجہ سے قل تو کہہ دیجیے منہ تو بھی دی مر جاؤ تم اپنے اسی غصے میں یہ بدعا ہے تم تم اللہ تمہارے اس غصے میں مار دے اور یا یہ خبر ہے کہ تم مرو گے اپنے اس غصے میں ان اللہ علیم بذاتی صدور یقیناً اللہ جاننے والا ہے سینے کے راز کو دلوں کے رازوں کو ان تم سسکم حسن تم تسو اگر پہنچ جائے تمہیں کوئی خوشی تو خفا کرتی ہے ان کو اگر تمہیں کوئی غلبہ خوشی فائدہ ہو تو یہ خفا ہوتے ہیں اس پر یہ نویں وجہ تھی اور دسویں وہ ان تو سب کم سید اور اگر پہنچ جائے تمہیں کوئی تکلیف اور مصیبت تو یہ خوش ہوتے ہیں اس پر وہ ان اگر تم صبر کرو جمے رہو اللہ کے قانون اور دین پر و تد خود کو بچاؤ ان کی دوستی سے تو لا یا در کم کئی دھوم شع کوئی ذر اور نقصان نہیں دے سکتا تم کو ان کی تدبیر ذرہ بربین اللہ حبی ماں یا عملونہ محیط بے شک اللہ اس پر جو یہ عمل کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے تو یہ بچاؤ کی شرائط ذکر ہو رہی ہیں ان تصویر وطت کو بس اس ان صفات کے ذریعے ان صفاتین کے ذریعے تم ان کے قید سے بچو گے وید گاد و تمنا حلی کا تو اب دو واقعات ذکر ہو رہے ہیں ان اصول خمس خمسہ پر ایک واقعہ بدر کا اور ایک عہد کا بدر میں اصول کی پابندی کی تھی تو کم تھے افرادی قوت مادی اور اسباب کے اعتبار سے تھوڑے تھے لیکن اللہ نے فتح دی عہد میں کمزوری آ گئی تھی اصول کی پابندی میں تو فتح شکست میں بدل گئی بدر یہ ستارہ رمضان دوسری ہجرت دوسرا سال ہجرت کا اور ستارہ رمضان جمعے کے دن میدان بدر مدینہ اور مکہ کے درمیان وہاں واقع ہوا پہلے احد کا واقعہ ویز غاد و تمینہلی کا توبو المینا مقائد نبی علیہ السلام کے ساتھ سات سو صحابہ تھے جب ابن سلول اور دوسرے منافقین کفار کو تعداد معلوم ہوئی تو اس منافق نے تقریر کرنا شروع کر دی کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مشورہ نہیں کیا حال یہ ہے کہ میں بڑا ہوں مشورہ کرنا چاہیے تھا اس لیے ہم جنگ کے لیے نہیں جاتے تو منافقین پھر گئے اور وہ میدان احد سے بھاگ گئے وہ اس غدا و تمنا حلیکہ یاد کرو کہ صبح سویرے نکلے تھے آپ منا کا اپنے حال سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے سے نبی علیہ السلام احد گئے تھے تو عائشہ کی اہلیت قرآن سے ثابت ہے تو ببی مقائد للقتال تیار کرتے تھے مومنوں کے لیے مورچے جنگ کے لیے والسمی علیم اور اللہ سننے والا اور جاننے والا از حمت طائی یاد کرو کہ است ارادہ کیا تھا طائفتانی دو گروہوں نے ایک منافقین اور دوسرے کفار من تم میں سے انتفشلہ کہ تم سست سستی کر لو یا طائفتان سے مراد بنو حارث اور بنو سلمہ ہے ان دو قبیلوں نے سستی کا ارادہ کیا تھا واللہ اللہ ولی دوست ہے ان دونوں کا ان کو اللہ نے سستی سے بچا دیا الفشل فشل فر وفشل و البدن الاول العجز العجانی اتحر تحصیل میں ابن جزئی نے معنی کیا ہے فشل دو قسم کا ہے ایک فر ہے دوسرا فل بدن ہے فر فشل اور سستی کو عجز کہتے ہیں اور فل بدن کو تحر کہتے ہیں حیرانی یہ معنی کیا ہے تحصیل میں ابن جزئی نے اور ابن عادل اللباب میں اور تفسیر خاضر میں مانا کرتے ہیں وہ ان نتل کل ہم ماتا ما اخراجت من ولا و الفشل و فر رائے الاجو و فل بدن دونوں نے یہ ارادہ تو کیا تھا لیکن ان کے ان ارادے کی وجہ سے اللہ ناراض نہیں ہوا پھر بھی اللہ ولی ان کا ولی تھا ان بنو سلمہ اور بنو حارثہ سے کسی نے کہا تھا کہ قرآن نے تمہاری سستی اور فشل کو ذکر کیا ہے تو انہوں نے کہا قرآن نے ہماری صفت کی ہے کہ ہم نے تو ارادہ سستی کا کیا تھا لیکن اللہ نے ہماری امداد کی اور ہمیں سستی سے بچایا اور اللہ ہمارا ولی ہے وہ آل اللہ فلی توقل المومن اور اللہ پر توقل کرے مومن والا قدمہ اللہ بھی بدرن اور یقیناً امداد کی تھی تمہاری اللہ نے بدر میں وان تم عزلہ اور تھے تم کمزور ازل سے مراد تھوڑے بدر مدینہ منورہ سے 165 کلومیٹر دور ہے تقریبا ازلہ بکلت العادی و صلاحی جامع البیان میں مانا ہے اور ابن عادل بھی اللباب میں فرماتے القلت وضعف المال والصلاح اور تنتاوی بھی جواہر میں فرماتے ہیں بقلت صلاح و والمال وعدم القدرہ تو تھوڑے تھے تم سواریاں نہیں تھی تمہارے پاس مال نہیں تھا اسلحہ نہیں تھا تم طاقت کے اعتبار سے ظاہری دنیاوی اسباب اور مادیات کے اعتبار سے انتم از اللہ فتق اللہ اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے مسبب الاسباب ہے تو ڈرو اللہ سے لعلکم تشکرون انخواہ مخا کہ تم شکر ادا کر دو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کافر کتنے زیادہ تھے تم تین سو تیرہ تھے اور کافروں کی تعداد ہزاروں تھی اللہ نے تمہیں غلبہ دے دیا استقول جب جبکہ فرما رہے تھے آپ مومنوں کو علیہ کم اللہ علیہ سلاستی منظرین آیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ مضبوط کر دے گا امداد کر دے گا تمہاری تمہارا رب تین ہزار فرشتوں سے منزلین اترنے والے وہاں کفار نے آواز دی کہ تین ہزار لشکر آ رہا ہے تو یہاں نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہی کر دی کہ تین ہزار فرشتوں کا لشکر بھیج رہا ہوں منزلین اترتے ہوئے بلا بے شک کافی ہے ان تصویر اگر تم مضبوط رہے و اور خود کو بچایا سستی سے ویاتوکم کم من فوریم اور آگئے یہ کافر تم کو من فوریم ان کے دب دبے کے ساتھ حاضا کے ہیں ہے ربکم دت کم کم بھی من الملائکت کتی تو امداد کرے گا تمہاری تمہارا رب پانچ ہزار فرشتوں سے مصومین نشاندار ان فرشتوں پہ نشان تھے کیا نشان تھے پگڑیاں باندھی تھی جبرائیل علیہ السلام نے زرد رنگ کی پگڑی پہنی تھی وما جا اللہ یہ دفم ہے تسلی کے لیے کہ لاتحب نسر الملائی ناصر تفسیر المانی فرماتے ہیں یعنی کہ امداد فرشتوں نے کی تھی امداد کرنے والا تو اللہ تھا فرشتوں کو بھیجنے والا وما جا اللہ اللہ, اللہ بشرالکم یا دوسرا وہم یہ تھا کہ فرشتہ تو ایک بھی کافی تھا پانچ ہزار کی کیا ضرورت تھی تو جواب نہیں ٹھہرائی اللہ نے یہ کثرت ملائکہ کی مگر بشارت اور خوشخبری خوشی کا ذریعہ تمہارے لیے ولی تتمین نہ قلوب اور اس لیے کہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل اس پر وہ من نصر اللہ منہ دلہ ہلازیز الحکیم اور نہیں تھی امداد یعنی فتح مگر اللہ کی طرف سے جو غالب ہے ہر کسی پر اور حکمتوں والا ہے لیک تا عالام تعلیل متعلق ہے ولاقد نسر کو ملّہ بدرن سے اللہ نے بدر میں تمہاری امداد کی کس لیے لیکتا ترفم من الدین کفرو اس لیے کہ قطع کر دے ختم کر دے تباہ کر دے ایک طرف ایک حصہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے اویک بے تہم اور اللہ ذلیل کر دے ان کافروں کو فین قلیبو خائبین تو واپس ہو گئی یہ خائ بن نام خائب جس کو مقصد نہ ملے اور اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے لئی صلا کا مین الام یہ پھر دفع وہ نہیں تھا تمہارے لیے فتح کا کوئی اختیار لئی صلا کا مین الام رشئی ان احد کے ساتھ متعلق ہے کہ عہد میں تکلیف آئی تھی اس لیے کہ تم تیرے اختیار میں تو کچھ نہیں جب اللہ نے امداد نہیں کی تو آپ کے اختیار میں کوئی کچھ نہیں تھا لیس الک من الامر شیئون لیس لک من امر خلقه شيء الا ما وافق الحق انما انت عبد مامور لينذاره تفسیر مدارک میں امام نسفی فرماتے ہیں کہ جب احد میں نبی علیہ الصلات والسلام کے سر پہ لگی اور سر سے خون بہنے لگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیف يفلح قوم شجوا راس نبيهم کیسے کامیاب ہوگی وہ قوم جنہوں نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا شجورا س نبیم تو اللہ نے تسلی بھیجی لئی سل کمن المری شی ان سل من امری خلقی ہی شعی اللہ ما وافق الحق حق ان نمان مامور دما ہی نہیں ہے آپ کے اختیار میں کوئی چیز من العمری فیصلے میں سے کوئی چیز آپ کا اختیار نہیں اگر اللہ فتح دے تو فتح ملے گی اگر اللہ نہ دے تو آپ فتح اپنے اختیار سے حاصل نہیں کر سکتے او یتوب علیہم یا مہربانی کر دے اللہ ان پر ایمان نصیب کر دے ان کو توبہ کی توفیق دے او یو بہم یا اللہ عذاب دے ان کو آپ بد دعا نہ کرے اللہ کی مرضی ہے کہ انہیں ایمان نصیب کرتے ہیں یا اللہ ان پہ عذاب نازل کرتے ہیں این اسر عالل قفری یو عزیب ہم فن یقیناً یہ ہیں ظالم انہوں نے کیا تو ظلم ہے ومر ظنوب اللہ کون بخشنے والا ہے گناہوں کا مگر ایک اللہ من ادخال الہی ہے تمبی کے لیے من بمان اللہ نافیہ نہیں ہے بخشنے والا گناہوں کا مگر ایک اللہ ومین ولم يسر اچھا فن نہم ظالم یہ ظالم ہے ولی اللہ ہماف سماواتی و مافل خاص اللہ کے اختیار میں ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمینوں میں ہے بخشش کرتا ہے جس کو چاہے اور سزا اور عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور اللہ ہے بخشنے والا مہروبان اب ترغیب لفا یادینامن اللہ تاکر بذاف مضافہ او ایمان والو مت کھاؤ تم سود مال سود کا اضاف دو چند دو چند کرنے کے ساتھ یہ قید اتفاقی ہے احتراضی نہیں ہے کیا مانا ایک تو مال پہ سود آنا یہ سود مفرد ہے ربائے مفرد ہے ایک جو سود آیا اس سود کے پیسوں پہ بھی مزید سود کا لینا لاکھ روپے راس مال ہے اس پہ دس ہزار سود آیا اب اس دس ہزار جو ربا ہے اس پہ بھی سود لینا اسے اضافہ مضافہ کہتے ہیں تو مت کھاؤ سود کو دو چند دو چند کرنے کے ساتھ وت تک اللہ اللہ اور اللہ سے ڈرو خام مخا کہ تم کامیاب ہو جاؤ و تک انار اور ڈرو اس آگ سے امام صاحب لکھتے ہیں تفسیر مدارک میں امام صاحب کا قول ہے یہ اشد ایت فی القران ہے قرآن میں سب سے سخت آیت ہی ہے سب سے سخت ترین ایت خازن نے بھی لکھا ان هذه الایہ اخوف آیت فی القران یہ آیت قرآن میں سب سے زیادہ اخوف خوف والی آیت ہے حيث اوعد الله المؤمنین النار التي عدت للكافرین اللہ ڈرا رہا ہے مومنوں کو اس آگ سے جو آگ اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے و تقنار التی و عدت لافرین اور سود کھانے والو ڈرو اس آگ سے جو آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے واطی اللہ ور اور تابیداری کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لالکم ترحمن خام کہ تم پہ رحم ہو جائے ساری مغفرتی میں ربی کم اور جلدی کرو بخشش کی طرف تمہارے رب کی طرف سے مغفرت ذکر ہے سبب کا مراد اس سے ذکر ہے مسبب کا مراد اس سے سبب ہے یعنی مغفرت کا سبب جہاد اور انفاق ہے تو ساری جہادی ولفاقی ہما سببانی لمغرتی میں رب کم امام زحاق کہتے ہیں جلدی کرو جہاد اور انفاق کی طرف جو دونوں اسباب ہیں مغفرت کے تمہارے رب کی طرف سے و جنت اور یہ جنت کے اسباب ہیں وہ جنت آرز و جلدی کرو جنت کی طرف سے جو کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی طرح ہے عرض و سماواتی والا تو حدیث میں تو آتا ہے کہ ادنا جنتی کو دنیا کے دس چند جنت دی جائے گی اس دنیا کی زمین کے دس چند تو کیا معنی اصل میں چوڑائی کا ذکر ہے آر زحال لمبائی کا تو ذکر نہیں ہے یا لمبی تو بہت ہوگی کیونکہ لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوا کرتی ہے یا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تشبی ہے غیر محسوس کی محسوس کے ساتھ یہ نہیں کہ جنت کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کے جتنے ہوگی نہیں زیادہ ہوگی لیکن تمہیں زیادہ سے زیادہ بڑی چیز آسمان اور زمینی دکھائی دے رہے ہیں بس اس سے زیادہ بڑی چیز تو تم نے دیکھی ہی نہیں اسی لیے تشبیح غیر محسوس کی محسوس کے ساتھ دی جا رہی ہے اور جلدی کرو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں جتنی ہے او عدت یہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے متقی وہ لوگ ہیں متقیوں کی اب صفات الدینہ وہ لوگ ہیں انفی فی فرائی وقدرائے جو مال لگاتے ہیں خوشی میں بھی اور غمی میں بھی یعنی ہر وقت وقاظمین الغض یہ دوسری صفت دبانے والے ہیں غصے کو فاقدین الغیز نہیں ہے کہ غصہ نہیں ہوگا ان میں غصہ ہوگا لیکن غصے پہ قابو رکھنے والے ہیں دبانے والے ہیں ولافینا نناس اور افواہ کرنے والے ہیں لوگوں سے اپنے ذاتی معاملات میں ذاتی معاملات میں افواہ کریں گے کیونکہ حدیث میں آتے سلمن قطع امن ظلم کون علا من اسال الی کا جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے نعتہ جوڑو اور جو تیرے ساتھ ظلم کرے تو تم اسے افواہ کرو اور جو برا کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کیا کرو ولافیناس و اللہ حب المحسنین اور اللہ محبت کرتا ہے محسنین کے ساتھ ولدین دافا الو فاہشتن اور وہ لوگ ہے جب کر لے کوئی کام بھی حیائی کا فاحشہ متعدی گنا یا گناہ کبیرہ مراد ہے یا فائشت سے مراد فیما بین و بین اللہ تعالی او ظلم و انفسم یا زیاتی کر دے اپنے آپ پر یعنی لازمی گنا کر لیں یا ظلموں سے صغیرہ گناہ مراد ہے فیما بینا کا و بین الخلق مراد ہے حقوق العباد کی میں کوتاہی تو ذکر اللہ یاد کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کو فاستغفروا فرولی تو بخشش مانگتے ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی اور میں اخر ظنو اللہ تو کون ہے بخشنے والا گناہوں کا اللہ کے سوا ولم یوسر عالامہ فعلو یہ پانچویں صفت ہے اور یہ لوگ ہمیشگیری نہیں کرتے اصرار دوام ان گناہوں پر جو انہوں نے کیا وہم یعلمون اور یہ جانتے بھی ہیں کہ گناہوں پہ ہمیشگیری بڑا گناہ ہے لم یسر لم یثبتو و یاظموا عل ما فعل والاصرار هو العزم بالقلب على الامر وعدم الاقلاع عنه والاصرار والثبوت على المعاصی صاحلب نے عبد اللہ کا قول بھی کرتوی نے ذکر کیا ہے الجا ہل مئی تن وناسی نا امن ولاسی سکران ولم و سرکن ول اسرارو ود تصویف و تصویف اطوب و غادن اسرار کسے کہتے ہیں تصویف کو تصویف یہ ہے کہ چلو بس آج یہ گناہ کر دوں گا کل توبہ کر دوں گا تو لم یو سر علامہ فعل وم عالمون یہ ہمیشگ گیری نہیں کرتے ان گناہوں پر جو انہوں نے کیے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ پہ اسرار ہمیشگیری یہ بڑا گناہ ہے الائے کا جزا ہوں مغفرت یہ لوگ بدلہ ان کا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے اور جنت ہے کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہرے ہمیشہ ہوں گے اس میں اور کیا خوبصورت اجر ہے العاملین عمل کرنے والوں کا کیا خوبصورت اجر اب تخلیف دنیاوی اور تسلی قد خالت من قبلکم کم سنن یقیناً گزری ہے تم سے پہلے طریقے طریقے اقوام کی ہلاکت کے طریقے گزرے ہیں سنن وقاع فصیر و فلاردے تو پھرو زمین میں سیر بالابدان یہ سفر سیاحت یا سیر ب تدبر تدبر کرو سیرو فلاردے سوچ کرو سمرقندی لکھتے کرول قرآن لئن اللہ لم يسافر لا يعرف یارف ظالکا من کرال قرآن فإنه يعرف ظالکا قرآن پڑھو سیرو فلار دے حسنی بسری بھی کہتے کرول قرآن و تدب بروفی ہی میں سمرقندی نے حسن بسری کا قول ذکر کیا ہے ہاں سی صرف بلا دلہ ہی و کن آلہ نفسی کا نبواہن وم شی بنور اللہ فی اردی کفا, کفا بی نور بینور اللہ مصباہن بسائر میں بسیر زبد تمیز دوسری جل صفحہ چوالیس صرف ہی بلا دلہ اللہ, اللہ کی زمین میں پھرو دیکھنے کے لیے اور اپنے نفس کو یاد دہانی کرو ومشی بنور اللہ فی ہی کفا بنور اللہ مصباحا تو فلاردی پھرو زمین میں تو دیکھ لو کئی فکانہ عاقبت المکزبین کس طرح تھا انجام تھا جٹ والوں کا ہاضا بیان للناس سی ترغیب ہے قرآن یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے بیان وہ دن اور ہدایت ہے اور معزہ للمتقین نصیحت ہے متقیوں کے لیے سستی مت کرو ولا تحزن اور غمگین مت ہو جاؤ تم یہ ادب ہے امیر کو اراکین کو ایسے حالات میں استقامت کی ترغیب دین دینی ہے وان تم اور تم ہی رہو گے غالب ان کن تم و مین تم ان بمانے از اگر ہو تم ای والے ان تم ال غالبوں نہ تم ہی ہوگے غالب آخرت میں تمہارا ہی انجام غلبے والا ہوگا اگر ہو تم مومن مومنین نبل قرآن یم سس تسلی پھر اگر پہنچا ہے تم کو زخم احد میں تو فقد مسل قوم کر مسلوحو یقینا پہنچا تھا یہ درد اور تکلیف اور زخم کافروں کو القوم کافروں کو مسلو یقینا پہنچا تھا قوم کافروں کو کر زخم اور درد مسلح اس کی طرح بدر میں بدر میں ان کو بھی ایسے تکلیف پہنچی تھی و تلکل ایا منودا و سے اور یہ زمانے کے حوادث ہیں حالات ہیں پھیرتے ہیں ہم ان کو لوگوں کے درمیان ولی عالم اللہ اللہ یہ علت ہے جہاد کی پانچ حکمتیں احد میں تکلیف آنے کی ولی عالم اللہ لی عالم بمانے لیا جا اس لیے کہ ظاہر کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہے دوسری علت و دمن کم شوادہ اور پکڑ لینی بنا لے لی اللہ تم میں سے شعادہ مرتبہ شہادت مل جائے و اللہ اللہ حب اور اللہ محبت نہیں کرتا ظالموں کے ساتھ اب تیسری علت ولی مح صلی اللہ اللہ اور اللہ پاک کر دے مومنوں کو وم حقل کافرین اور تباہ کر دے کافروں کو جہاد اسی لیے ہے ام حسب تم ترغیب الق تال تم گمان کرتے ہو ان تدخل الجنت یہ تشریح اور بہادری ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں ولم یا لم اللہ الدین جاہدومن کم اور اللہ نے ظاہر نہیں کیے ہوں گے وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں تم میں سے وہ عالم اور اللہ ظاہر کرے گا مضبوط لوگوں کو علم بمان اظہار یا علم بمان تمیز اللہ جدا کرے گا صابرین کو جو اللہ کے دین پہ مضبوط کھڑے رہنے والے ہیں ابلت و لقت کن تم تمنا اور یقیناً تھے تم اس سے پہلے کہ تمنا کرتے تھے موت کی موت مراد اس سے یہاں جہاد ہے حدیث میں تو آتا ہے موت کی تمنا نہ کرو یہاں شہادت مراد ہے موت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی شہادت کی تمنا کی تھی مدینہ منورہ میں ہر وقت صحابہ یہ تمنا کرتے تھے تو شہادت کی تمنا جائز ہے لیکن موت کی تمنا جائز نہیں صحابہ کے بارے میں احادیث بہت بھری پری ہیں اس بات سے کہ صحابہ تمنا کیا کرتے تھے موت کی یعنی شہادت کی اور یقیناً تھے تم اس سے پہلے تمنا کہ تم تمنا کرتے تھے جہاد یا شہادت کی من قبل ان تلق اس سے پہلے کہ تم ملے تھے اس کے ساتھ یعنی سامنے ہوئے تھے اس کے دو نمختا سدا وخت فقط رائی تم رائی تم ہو تو یقیناً تم نے دیکھ لی یہ موت یعنی شہادت یا دیکھ لیا یہ جہاد وان تم تنظور تھے تم دیکھنے والے اس کو اب تسلی اور ادب اراکین کو وماں محمد اللہ رسول اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ترغیب الجہاد بھی ہے اس میں تم بھی ان اعتقاد و اعتماد کم اللہ عال ال امیر تمہارا عقیدہ اور اعتماد اللہ پہ ہونا چاہیے امیر پہ نہیں شیطان نے آواز دی تھی اللہ ان محمد القدماتا ابن قمیہ نے نبی علیہ السلام پہ حملہ کیا تھا مسعب رضی اللہ عنہ نے مسب ابن عمیر نے دفاع کیا تھا اور انس ابن نظر نے زوردار تقریر کی تھی میدان احد میں طلحہ نے بھی اپنے بدن سے ڈھال بنایا تھا تو جب صحابہ کے کان میں یہ بات آئی علا محمد قد کو تو بے حال ہو گئے تو ادب آیا اما محمد اللہ رسول نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول یقیناً گزرے ہیں ان سے پہلے دوسرے انبیاء بھی دوسرے انبیا بھی دنیا میں آئے تھے گزرے تھے افعمات آیا جب فوت ہو جائیں نبی علیہ السلام او علا یا شہید کر دیے جائیں ان قلب تم آلہ کا تو پھرو گے تم اپنے ایڑیوں پر ان قلب تم تنبی ہے پھر تم اپنی ایڑیوں پہ اللہ کے دین سے پھرو گے مورو گے ممین قلب علاقی بئی تو جو کوئی بھی پھر گیا اپنی ایڑیوں پر اللہ کے دین سے اور مشن سے تو فلحد اللہ حشئی آ ہرگز ضرر نہیں دے سکتا نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کو کسی چیز کا بھی وسع اللہ شاکرین اور جلدی ہے کہ اللہ جر دے گا شاکرین کو حداد لکھتے شاکرین المجاہدین سمرقندی باہر العلوم میں لکھتے المجاہدین المومنین اور قاضی صاحب مظہری تفسیر میں لکھتے ہیں اپنی ثنا اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں شاکرین ابو بکر امیر اور شاکرین ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد یہ آیت ممبر رسول پر پڑی انہوں نے اور صحابہ کو جمع کیا اور تسلی دی اور حوصلہ دیا اور مشن کو آگے بڑھایا تو سید جلح ال جلدی ہے کہ بدلہ دے دے گا اللہ شاکرین کو اب پھر تشریح اور بہادری وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ نفسن یہاں ماکان امکان کے لیے نفی نفی امکان کے لیے ہے امکان کی نفی کے لیے ممکن نہیں ہے کسی نفس کے لیے انتم کہ یہ مر جائے اللہ بے عزن اللہ مگر مرے گا تو اللہ کے حکم سے اللہ کے عمر سے بھی بے عزن اللہ بھی تقدیر اللہ ہے کتاب اموجلا یہ لکھا ہوا ہے نیٹا دار مقرر نیٹا ہے کتابن لکھ لے شوید مجلا نیٹادار وہ میورت ثوابت دنیا جو کوئی چاہتا ہے بدلہ دنیا کا بھی عمل الآخرہ مفسرین کہتے ہیں جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے نصرہ والغنیمہ معالم التنزیل میں امام بغوی لکھتے ہیں جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو دے دیتے ہیں ہم اس کو اس دنیا کے بدلے سے وہ میورت ثواب ال اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کے بدلے کا سواب الخر الاجر الجن عالم و اجر اور جنت کا بدلہ مانگتا ہے تو نوتی ہی منا دے دیں گے ہم اس کو اس سے وسنجز شاکرین اور جلدی ہے کہ ہم بدلہ دیتے ہیں شاکیرین کو شکر گزاروں کو یہاں <سلم> پھر ترغیب جہاد اور صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے اور کتنے زیادہ انبیاء میں سے قاتل ماہو جہاد کیا تھا ان کی معیت میں ربیون اللہ والوں نے کثیر بہت بہت اللہ والوں نے انبیاء کی معیت میں جہاد کیا تھا کفر کے خلاف فما واہنو تو کمزور نہیں ہوئے تھے وہن بزدلی اور کم ہمتی کو کہتے ہیں تو فما واہنو لما صابم فی سبیل اللہ یہ بزدل نہیں ہوئے تھے بزدل نہیں ہوئے تھے ان تکالیف کی وجہ سے جو تکالیف پہنچی تھی ان کو اللہ کی راہ میں وہ ماں اور نہ انہوں نے جسمانی کمزوری کا اظہار کیا تھا و مست قانور نہ کا اظہار کیا تھا ما ضعف عن جہادی بھی قتل نبی نبی کے قتل کے بعد جہاد سے وہ پھرے نہیں تھے نبی کے بعد بھی انہوں نے جہاد کی تھی مستکان دشمن کے سامنے اظہار اجز بھی نہیں کیا تھا واللہ یحب صابرین اور اللہ محبت کرتا ہے صابرین کے ساتھ مضبوط رہنے والوں کے ساتھ ماکانا قول اور نہیں تھی بات ان کی اللہ مگر یہ خالوقی کہتے تھے ربنا بن لنا زنو بنائے ہمارے رب معاف کر دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو وہ اسرافنا اور ہماری زیادتی کو فی امرنا نہ ہمارے کام میں و سب اور مضبوط کر دے ہمارے قدموں کو انسرنا القوم الکافرین اور امداد کر دے ہماری کافر قوم کے مقابلے میں ف آتا اللہ ثوابت دنیا تو دے دیا ان کو اللہ نے بدلا دنیا میں وہ حسن ثوابل آخر اور بہتر بدلہ آخرت کا دنیا کے بدلے کے ساتھ حسن کا لفظ نہیں آیا آخرت کے بدلے کے ساتھ حسن کا لفظ آیا بہترین اور خوبصورت بدلہ تو آخرت کا ہے <تصفح> <تصفح> اللہ المحسنین اور اللہ محبت کرتا ہے محسنین کے ساتھ اب مقاطع ذکر ہو رہا ہے دین کے دشمنوں کے ساتھ یا منتھی الذین کف ارو یوردو الذین یا ردو کم اللہ کابی او اوی والو اگر تم نے تابیداری کی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے تو پھیر دیں گے تم کو اللہ کابی تمہاری ایڑیوں پر یعنی تمہیں دین سے پھیر دیں گے کف تفسیر بے میں قاضی صاحب کہتے ہیں اشرک فتن خلیبو خاصرین تو ہو جاؤ گے تم تاوانی اب پھر تسلی بل اللہ ہو بلکہ اللہ تمہارا معاون ہے تمہارا معاون تو اللہ ہے تو اللہ کے ساتھ دوستی بناؤ نا خیر الناصرین اور یہ اللہ بہتر ہے امداد کرنے والوں میں سے نمونہ امداد کا سن القیفی قلوب اللہ کفرعبہ جلدی ہے کہ ڈال دیں گے ہم کافروں کے دلوں میں روب تمہارا تمہارا روب ہم کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے حدیث میں بھی آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نصیر تو بر روب کیوں با اشرکو بلّہ اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ باسبیا ہے حصہ دار ٹھہرایا اللہ کے ساتھ ما اس کو مالم یونزل بھی سلطانہ حصدار دار اللہ کے ساتھ ان کو کہ نہیں نازل کی اللہ نے بھی ان کی ہی اس کی حصہ داری کی کوئی دلیل سلطان اور ٹھکانہ ان مشرقوں کا ہے جہنم اور بہت بڑا بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے متو ڈیر بد زائد برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا وَلَقَد صدقَكُم اللَّهُ وَعَدَهُ یہ وہ ہم کا جواب اللہ نے تو امداد کا وعدہ کیا تھا تو وہ پورا کہاں ہوا جواب اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا تھا اور خود میں اور نصرت اللہ نے بھیجی بھی تھی کافروں کو شکست بھی مل گئی تھی وہ بھاگ گئے تھے لیکن پھر دوبارہ واپس پلٹ کے انہوں نے حملہ کیا اس کی کچھ وجوہات تھی جو تیر انداز کا گرو اللہ نے جبل اور پہ بٹھایا تھا عبد اللہ ابن جبیر کی عمارت میں پچاس تیر اندازوں کا تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا تجبل جبلومات میدان احد میں چھوٹی سی پہاڑی ہے اس کے نیچے ایک ندی کا کی جگہ ہے اور اس پہ بورڈ لگا ہوا ہے مقامی حریق اسے کہتے ہیں یہاں بہت صحابہ شہید ہوئے تھے اور صحابہ کرام کی قبر بھی یہاں بنی تھی اجتماعی تو عبداللہ ابن اب نے جبیر کی عمارت میں یہ پچاس آدمی صحابہ اوپر بیٹھے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر فتح ہو تو بھی نہیں اترنا شکست ہو تو بھی نہیں اترنا جب تک میں نہ کہوں فتح ہوئی اور صحابہ غنائم کو جمع کرنے میں لگے تو اوپر اختلاف بن گیا بعض نے کہا اب کیا کافر تو بھاگ گئے ہیں چلو کہ نیچے اترے اور بعض نے کہا جیسے عبداللہ ابن جبیر نے بھی کہا ان کے ساتھ دس صحابہ دوسرے بھی تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے نہیں اترنا جب تک نبی علیہ السلام نے نہیں کہا اجازت نہ دی چالیس اتر گئے دس اوپر ان کے ساتھ رہ گئے خالد ابن ورید ابھی ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اوپر کا مورچہ تو خالی ہے تھوڑے سے چند افراد ہیں اوپر تو وہ مڑ کے آئے اور پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا تو جبل الرماد پہ جو صحابہ تھے دس گیارہ ان کو شہید کر دیا اور پھر آئے ادھر سے لشکر بھی واپس ہو گیا ادھر سے خالد بن ولید اپنے افراد کے ساتھ آئے تو درمیان میں نبی علیہ السلام اور صحابہ گیرے گئے تو اللہ نے تو وعدہ کیا تھا اور پورا بھی کیا ولا قد صدا کا اللہ عاد اللہ نے سچ کر دیا یقیناً قد ماضی پہ داخل ہو تو قسمیہ مانا دیتا ہے فائدہ کرتا ہے اور لام قط پہ تاکید کے لیے ہوا کرتا ہے <تصفح> تو یقیناً سچ کر دیا تمہارے ساتھ اللہ نے اپنے وعدے کو اس تحسو نہ بھی جبکہ تم تحسونہم ان کو مارتے تھے اور بگاتے تھے اللہ کے امر کے ساتھ اللہ کے حکم کے ساتھ وقت صدق کم اللہ وعدہ یقیناً سچ کر دیا تمہارے ساتھ سچ کر دیا تھا تمہارے ساتھ اللہ نے اپنا وعدہ جبکہ تم تحسو نہ ہوں جب تم لگے ان کو کاٹنے تحسن جب تم ان کو لگے ان, کا ان کو کاٹنے یعنی ان کو قتل کر رہے تھے بیز نہیں ہی اللہ کے حکم کے ساتھ حتہ اذا فشل تم حتا کے جب تم میں سستی آ گئی و تنازاتم تم فی الامری اور تم نے اختلاف کر دیا امیر کے حکم میں واص تم اور نافرمانی کی امیر کے حکم کی ممباد مارا کم بعد اس کے کہ اللہ نے دکھا دی تم کو ماں وہ فتحہ تو جو تم چاہتے تھے تو فتحہ کے بعد تم نے امیر یعنی عبد اللہ ابن جبیر کی بات نہیں مانی اور نیچے اتر آئے مین من کمئی ہو رہی دنیا تم میں سے وہ تھے جو ارادہ کرتے تھے دنیا کا دنیا کا ارادہ کفار کا تعاقب اور فتحہ وَمِنكُم من کم میوری دلاخر و بعض تم میں سے وہ تھے جو ارادہ کرتے تھے آخرت کا آخرت کا ارادہ امیر کی تات میں ہم پھر پھیر دیا اللہ نے تم کو ان سے یعنی تمہارا غلبہ اللہ نے پھیر دیا ان مشرقوں سے لیا اب تلیا کم اس لیے کہ اللہ امتحان کرتا ہے تمہارا امتحان لرف ادرا ہوتا ہے تو اللہ نے تمہارا امتحان کیا تمہارے دراجات کو بلند کرنے کے لیے والدافان کم اور یقیناً افواہ کی تھی اللہ نے تم سے معافی کی تھی دیکھو گناہوں میں بڑا گناہ صحابہ کی تاریخ میں یہی ہے کہ نبی کو میدان میں چھوڑ دیا نبی علیہ السلام پکار رہے ہیں زخمی ہو گئے اور پکار رہے ہیں نبی لا ان نبی اللہ کزب نب عبد المطلب یا عباد اللہ یا عباد اللہ میری طرف آؤ اللہ کے بندو میری طرف آؤ میں یہ ہوں کھڑا ہوں میدان میں انن نبیوں میں تو نبی ہوں لا کذب جھوٹا نہیں ہوں اور سچا نبی میدان سے کبھی نہیں بھاگتا وہ ابن عبد المطلب اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں میرا خون بھی آلہ نصب بھی آلہ حسب بھی آلہ میں کیوں میدان چھوڑ کے جاؤں گا لیکن صحابہ چلے گئے تیروں کی بارش میں بدحال ہو گئے تھے نبی کی جدائی کا کہ خبر جھوٹی جو ان کے کانوں میں پڑی عالم الغیب تو نہیں تھے نا تو عشق رسول کی وجہ سے بے حال ہو گئے اس گناہ سے بڑا گنا کوئی نہیں دکھا سکتا کہ تیروں کی بارش میں نبی کو چھوڑ کے صحابہ چلے گئے لیکن اس مقام پہ اللہ فرماتے ہیں والا قد آفان کم اور یقیناً اللہ نے آفواہ کر دی تم سے معافی کر دی تم کو اللہ فضل عالل مومن اور اللہ فضل والا ہے مومنوں پر ابن حمام مساعرہ کی شرح میں لکھتے ہیں سفت تین تیس میں عفا لیسا ہا ہونا بمانے غفارا قال کشیری نما یقون اللہ یقون اللہ انزم بن ملم یارف کلام العرب بمانے غفرہ نہیں ہے کہ ان سے گنا ہوا تھا اور ان کو اللہ نے معاف کر دیا قشری کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ افواہ گنا کے بعد ہوتا ہے وہ عربی پہ سمجھتا ہی نہیں بلکہ ان کو گناہ کو اللہ نے گنا شمار ہی نہیں کیا یہ نہیں کہ ان سے گنا ہوا اور پھر اللہ نے معاف کر اور اللہ فضل والا ہے مومنوں پر اس تو سعید جبکہ چڑھ رہے تھے تم پہاڑی پر تو سعید مدینے کی طرف جا رہے تھے اسعاد سیر کو کہتے ہیں فی مستول ارد کو اور سعود ارتفاع الل جبل کو کہتے ہیں یہ بات یاد رکھو تو اسعاد سیر فی مستول ارد اور سعود ارتفاع ال جبل پہاڑ پہ چڑھنا سعود ہوتا ہے اسعاد ہموار زمین پہ چلنا تفسیر المانی میں آلوسی نے امام بغوی نے معالم میں قاضی صاحب ابو سعود نے اپنی تفسیر میں اور ماوردی نے انکت ان العیون میں یہی ذکر کیا ہے جب تم جا رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف ولا دن اور نہیں دیکھ رہے تھے کسی ایک کی طرف کسی ایک کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے کم اور رسول پکار رہے تھے تم کو فی اخراکم تمہارے پیچھے کھڑے تھے فی اخراکم خبر ہے کانا معذوفہ کی کانفی فی اخراکم وہ تو میدان میں ہی کھڑے تھے اس وجہ سے علماء لکھتے من تقدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فر فقط کا جس کسی کا یہ عقیدہ ہوا کہ نبی علیہ السلام میدان سے بھاگے تھے تو یہ کافر ہے نبی نہیں گئے تھے یدعوکم فی اخراکم وہ تو پکار رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے کھڑے تھے میدان عد میں فا صاب کم غم تو پہنچا دیا تم کو اللہ نے غم غم کے اوپر غمم بغم علی غم ام بمن غم ایک غم نبی علیہ السلام کی شہادت کا دوسرا غم شکست کا ساتھیوں کی شہادت کا لکھے لاتا زن اس لیے کہ تم غمگین نہ ہو جاؤ عالامہ فات کم نبی سے محبت صحابہ کی شکست کا تو غم تھا لیکن نبی کی شہادت کی خبر جھوٹی نکلی تو حزن و ملال دل سے کم ہو گیا لکھے لاتا زنوں اس لیے کہ آپ غمگین نہ ہوں اس پر جو فوت ہو گئی تم سے غنائم وغیرہ ما صابقم اور نہ غمگین ہو اس پر جو پہنچ گئی تم کو تکالیف وغیرہ اللہ خبیر امبیما تھا میرون اللہ دیکھ خبردار ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہوافظ ہو کہتے ہیں نبی علیہ السلام صحابہ کو پکار رہے تھے ڈر گئے تھے قرطبی نے لکھا ہے یہاں پہ چوتھی جل صفحہ دو سو چالیس میں وکانہ کان دعو تغیرن لل وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم المنکرا وہ الزام سمیرو نبی پکار اس لیے نہیں رہے تھے کہ نبی ڈر گئے تھے اس لیے صحابہ کو کہہ رہے تھے حلوم عباد اللہ نہیں نبی صحابہ کو پکار رہے تھے تغیرن لن کرے کانا دع تغیر من کرے منکر کیا تھا کہ صحابہ میدان کو چھوڑ کے چل جا رہے تھے تو نبی کے لیے محال ہے کہ وہ منکر کو دیکھے اور منکر کی تغیر نہ کرے رد نہ کرے سمجھ میں آئی ہے بات سلمان ذلالی کو ممبا غم امانتن پھر نازل کی اللہ نے تم پر غم کے بعد امن نعاسن بدل ہے امانتن سے وہ ایک اونگ تھی نعاسن دا خوب دا امانوں اس حرف اس آیت میں حروف تہجی تمام کے تمام موجود ہے قرطبی نے لکھا نعاسن ایک نیند تھی یغشا طائفت منکم کم جس نے چھپا دیا ایک گروہ کو تم میں سے یعنی یکشا یہ نیند تاری ہو گئی تم میں سے ایک گروہ پر وطائفت ان قد اہمت ہم, ہم اور دوسرا گروہ تھا کہ ان کو خوف میں ڈالا تھا غم میں ڈالا تھا ان کو ان کے نفسوں نے وہ لاہم ددین وال ہمر رسول وہ منافقین تھے اپنے غم میں غمجن تھے وہ اپنا غم کیا تھا تقزیب بالقدر اور جاہلیت والا غم تو ایک گروہ دوسرا تھا قد احمد ہومانفس کے غم میں ڈالا تھا ان کو ان کے نفسوں نے یا ظلمون بل لاہی غیر الحقی گمان <الْجَاهِلِيَّة> کر رہے تھے اللہ پر نامناسب نامناسب گمان کر رہے تھے ظن ال گمان جاہلیت کا جاہلیت کا گمان تقزیب بالقدر ہے ہوت تقزیب بالقدر معالم التنزیل میں بغوی نے کہا ہے یقول یہ منافقین کہتے تھے حل نام المری من شین آیا ہے ہمارے لیے فتحہ میں سے کوئی چیز حلنا مالانا استفام انکار یہ نہیں ہے ہمارے لیے غلبہ اور فتح میں سے کوئی چیز ہمیں غلبہ اور فتح میں کل کہہ دیجیے نل امرا کلّہ یقیناً اختیار سب کا سب اللہ کے پاس ہے یقفون فی انفس یبدون چھپاتے تھے اپنے دلوں میں وہ جو ظاہر نہیں کرتے تھے اپنے آپ کے سامنے یقولا کہتے ہیں یہ لوکا نلنا من الامر ہے اگر ہوتا ہمارے لیے فتح اور غلبہ سے کوئی اختیار اور کوئی چیز تو ما کو تلنا ہونا نہیں قتل ہوتے ہم یہاں قل کہہ دیجئے آپ ان کو لوکن تم فی بیوتکم اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں لبر ازل تو خواہ ظاہر ہو جاتے وہ لوگ کتب علیہم القتل کے مقرر کیا گیا ہے ان پر قتل ہونا موت علا مزاج ان کے بستروں پر ولی یبتری تری اللہ ما فی صدوری یہ ظاہری فتح کو شکست میں کیوں اللہ نے بدلا فعل, فعل اللہ حزال اللہ نے یہ کام کیا اس لیے کہ امتحان کرتے اللہ اس کا جو تمہارے دلوں میں ہے ولیمہ سمافی قلوبی کم اور دور کرتے اللہ ان وسوسوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں اور اللہ جاننے والا ہے دل کے رازوں کو اب تسلی ان اللہ دین تو ملتقل جماعان یقیناً وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے اس دن کہ سامنے آمنے سامنے ہوئے تھے دو گروہ ان نمس اللہ و شیطان ما کا سبو یقیناً پھسلایا تھا ان کو شیطان نے ببعض کا سبو بعض ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیا تھا وہ امیر کی تابیداری نیک دی والا قداف اللہ عنہ یقیناً آفوا کیا اللہ نے ان سے ان کے گناہوں کو گناہی نہیں شمار کیا یہاں یاد رکھنا فلاز الحدی لاہدن فحابت علی اجل الفرارے قاضی صاحب نے تفسیر مظہری میں لکھ ہے صحابہ اگر گئے بھی تھے میدان سے تو صحابہ پہ تان کرنا جائز نہیں ہے لیا اجل فرارے ابن عمر کے سامنے کسی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برا کہا تو ابن عمر نے فرمایا عثمان کو تم پہچانتے ہو اس نے کہا قطفر رمین وغیرہ ام بیاتر رضوان بدر عہد میں بھاگے تھے اور بیعت رضوان اور بدر میں نہیں تھے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نے جواب دیا بدر میں اس لیے نہیں تھے کہ بیوی عثمان کی بیمار تھی بیوی اور نبی علیہ السلاۃ والسلام نے انہیں ٹھہرنے کا حکم کیا بیعت رضوان تو نبی علیہ السلام نے عثمان کے بدلے کے لیے کی تھی اور او حد سے جانا تھا تو اس کو تو اللہ نے معاف کر دیا والف اللہ ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ بخشنے والا ہے برداشت والا ہے استظام لا البی اعلی اللہ گناہوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرو برے کاموں کی استضل الشیطان شیطان نے انہیں پسلایا تھا برے کام کی نسبت شیطان کی طرف کیا کرو ادبن یادی نام تکون ادبن یعنی اللہ کا ادب ہے اللہ کی تعظیم کی وجہ سے برے کام کی نسبت شیطان کی طرف کیا کرو یا یو الذین منو ایمان وال و لاتکون کلدینہ کفرو مت ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کے کام کی یعنی منافقین ہیں کفرو سے مراد منافقین کفر کے کام کی وجہ سے منافقین کو کافر کہا گیا وقال خوان اور کہا تھا انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں مومنوں کے صحابہ کے بارے میں اذا ربو پھیلا دی جب انہوں نے سفر کیا زمین میں اوقانو غزن یا ہو گئے وہ غازی یہاں کلام مقدر ہے فقو تیلو او ماتو او قانو غزن قتل ہو گئے یا ہو گئے وہ غازی تو ان منافقین نے کہا تھا لو قانو عندنا ما ماتو اگر ہوتے یہ ہمارے ساتھ یعنی نہ جاتے جہاد کے لیے تو نہ مرتے وما قتل اور نہ قتل کیے جاتے منافقین لو کا کلمہ اپنا نہ جاتے تو نہ شہید ہوتے لو کا عندنا نام مقولہ ہے قول کا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا واہم انما اختہ قلم یا کنلی اسیبہ کا و انما صابا قلم یا کنلی اختیہ کا فعم غیر حدیث ہے تو منافق تو اس پہ ایمان نہیں رکھتا کہتے اگر یہ لوگ ہمارے پاس ساتھ ہوتے لوکان و ایندنا اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے گھروں میں بیٹھے ہوئے بزدل تو ماما تو نہ مرتے و ما اور نہ قتل کیے جاتے لہ اللہ ازال کا حسرت انفی قلوب اس لیے کہ ٹھہرا دیتا ہے اللہ ان کی یہ بات حسرت ان کے دلوں میں اور اللہ زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے اور اللہ اس پر جو یہ عمل جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے اب پھر ترغیب جہاد کی اور تشیع اور بہادری ولیئ قطل تم فی صبی اللہ و اگر قتل کیے جاؤ تم اللہ کی راہ میں او متم یا مر جاؤ اپنی موت پر تو لمحہ فیر تم اللہ خام مخواہ بخش اللہ کی طرف سے اور رحمت بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں ولیم متم او قتل تم اگر تم مر یا قتل کیے جاؤ تو خواہ مخا اللہ کی طرف تو شرون تم اٹھائے جاؤ گے فبی ما رحمت امن اللہ لنت لهم یہ ادب ہے امیر کو کہ نبی اور امیر نبی کے وارث وہ مامورین کے ساتھ نرمی کرنے والے ہوں گے و با رحمت من اللہ پس بسب رحمت کے اللہ کی طرف سے لن تم آپ نرم ہو گئے ان کے لیے آپ نرم ہو گئے ان کے لیے ولا کن تفظن اگر ہوتے آپ بد زبان غلی ذلقلب سخت دل والے لن لنفو من اول کا تو خابخا۔ بکھر جاتے یہ آپ کے ساتھی آپ کے ہاں سے لن فضو من کا اگر آپ بد زبان ہوتے فضن غلیز القلب اور سخ دل والے ہوتے سخ دل والے ہوتے تو لن فضو من اول کا ہو جاتے یہ تیرے ارد گرد سے ارد گرد سے پھر یہ تیرے پاس نہ رہتے فا فان ہم تو دور کر دے دل سے ان کی برائی کو آپ بھی افواہ کر دیں ان کو وسطر لم اور بخشش مانگے ان کے لیے رف اقدرا جات و شاور اور مشورہ کیجئے ان کے ساتھ امور تن تنظیمیہ میں شاور امور منصوصہ میں تو مشورہ نہیں ہے امور اشتہادیہ میں مشورہ ہے <تصفح> نبی علیہ السلام اگرچہ مشورے کے محتاج نہیں تھے لیکن امت کے لیے تعلیم ہے کیونکہ نبی علیہ السلام پہ تو برائے راس وہی نازل ہوتی تھی کرتبی نے اشعار ذکر کے شاور صدی کا کفل خفیل مشکلی وقبل نصیحت ناصل فق دلی ف اللہ قد او ساب کا محمد فی قولی ہی و و اور نفقت العرب, غَيْرِ العرب میں بھی شعر ہے وہ قرن برائی کرائی غیر غری ہی فل حق الق فالس نینی فل مر ا مر آتن تری ہی وجہ و یرا کفاہو بھی جم ع مر آتعینی نفقت العرب میں یہ ہے کرتبی نے لکھا شاور صدیقہ کفل خفیل مشکل اپنے ساتھی کے ساتھ مشکل اور خفی کاموں میں مشورہ کیا کر وقبل نصیحت ناسخن متفقی بڑے اچھے ناسح کی نصیحت کو قبول کیا کرو ف اللہ کا محمد اللہ نے مشورے کا امر اور وصیت اور حکم نبی علیہ السلام کو کیا ہے فی قولی ہی شاور اس قول میں اور نفخت العرب کیا اشعار وکرم برائی کرائی غیر, غیر غیر ہی اپنی رائے کے ساتھ اور کسی کی رائے کو بھی شامل کر دیا کرو مشورہ کر دے فل حق لائق فالس دو آدمیوں پر حق خفی نہیں رہتا چھپا نہیں ہوتا فل مر عمر آتن انسان تو شیشہ ہے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہو لیکن وہ یارا کفاہ بھی جمع میر نے اپنے اپنی گردن کو دو شیشوں کے جمع کر سے دیکھ سکو گے ایک شیشے میں تو چہرہ دیکھا جاتا ہے اگر تم اپنی گردن کو دیکھنا چاہتے ہو تو دوسرا شیشہ بھی پکڑو گے تو مشورہ کیا کرو ساری جہاتیں واضح ہو جائیں گی تمہارے اوپر اگر تم مشورہ کرو و شاور ہم اور مشورہ کرو ان کے ساتھ امور اشتہادیہ میں فیدا آزم تھا جب تو ایک کام کا آزم کر دے ارادہ کر دے تو پھر فتوکل اللہ توکل کر اللہ پر توکل کسے کہتے اسباب استعمال کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے جو اللہ چاہے وہی ہوگا صاحب حداد نے ساحل ابن عبداللہ کا قول ذکر کیا ہے ساحل فرماتے ہیں اول مقام مقام تو آبدو اندوری کل مئی تیفی دل غسالی پہلا مقام توکل کا یہ ہے کہ اینکون آبدو اندوری بندہ اپنے رب کے ہاں ایسا اپنے آپ کو جانے کل مئی تیفی دل جیسے مرنے والا غسل دینے والے کے ہاتھ پہ ہوتا ہے اس کی مرضی جہاں پانی ڈالے جہاں جس طرح منہ پہ کرے اس کا ول متوکل ولاب وَلَا حسو متوکل نہ کسی سے سوال کرتا ہے اللہ سے کے علاوہ نہ شک میں ہوتا ہے اور نہ کسی غم میں گرفتار ہوتا ہے ابراہیم ابن ادم فرماتے اس قات الخوفی فیما سے توقل کسے کہتے ہیں اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہونا اللہ پہ توکل ہے اور زنون مصری کہتے ہیں انقتا المتیما سو اللہ اللہ کے سوا اوروں سے تما ختم کرنا اور قطعی کرنا یہ توکل ہے اللہ پر عام علماء فرماتے ہیں التوکل اللہ تطلب بلی نفسی کا ناصرا سرن غیر اللہی ولال رضقی کا خاذن گئے رہو ول عملی کا رہو توکل اسے کہتی اللہ تطلب علی نفسی کا کہ تو طلب نہ کر اپنے آپ کے لیے ناصرن غیر اللہ امدادی اللہ کے سوا ولال رضقی کا خاض نن رہو اور تو طلب نہ کرے اپنی رزق کے لیے خزانہ کرنے والا اللہ کے سوا کسی اور کو ولی عملی کا شاہد ان ہو اور تو طلب نہ کر اپنے عمل کے لیے شاہد اللہ کے اسوا اس کسی اور کو سفیان سوری کہتے ہیں انتفنی تدبیر کافی تدبیری ہی تو اپنی تدبیر کو اللہ کے فیصلوں میں فنا کر دے اسے توکل کہتے ہیں یا قوال حداد نے صفحہ 167-168 پہ سالبی نے تیسری جلد صفحہ 192 معلم و نے اور مظہری نے ذکر کیے ہیں اذا اعظم جب تو آزم اور ارادہ اور کس کر دے کسی کام کا تو فتوکل اللہ اللہ پہ توکل کرن اللہ یحب المتوکرین بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں کے ساتھ وہ ماکان علی نبین اللہ اور نہیں ہے مناسب ما کانا یہاں پہ یہ ما کانا ایک چیز کا مناسب نہ ہونے کی نفی ہے نہیں ہے مناسب نبی کے لیے نہ کھائے گی ایگ اللہ کی خیانت کر دے یہ اعتراض تھا اچھا این انصور کم اللہ فلا غالب القم اگر امداد کرے تمہاری اللہ تو نہیں ہوگا کوئی بھی غالب تمہارے فلا غالب تمہارے اوپر کم بے کم وہیں افضل کم اور اللہ اگر رسوا کرے تمہیں اصول توڑنے کی وجہ سے اللہ کی امداد بند ہو جائے تو فمن زلدی ان سرو کم کون ہے وہ شخص جو تمہاری امداد کرے گا اللہ کے چھوڑنے کے بعد وال فری توکل المومن اور اللہ پہ توکل کرے مومن کان علی نبی نہیں یغ اللہ نہیں ہے مناسب نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے یغ اللہ غلول مشترک مال میں سے اپنے لیے کچھ خاص کرنا غنائم میں کچھ چیز مل نہیں رہی تھی تو منافقان منافقوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے لیے رکھی ہے تو یہ آیت نازل ہو گئی خیانت آر فت دنیا اور سبب نار ہے فلاخرا اور نبی کے لیے یہ صفت مونافی ہے البوت الخیانت لا اشتمان یا نزلت فی ادا القرآن نزلت فی ادا القرآن کیا معنی؟ نبی قرآن کے پہنچانے میں بھی خیانت نہیں کرتے اماکان علی نبی ایغ اللہ نئی مناسب نبی کے لیے کہ نبی اپنے لیے خاص کر لے کوئی چیز مشترک مال میں سے وہ اغلولیاتی بھی ماغ اللہ قیامت ہی اور جس کسی نے خیانت کی تو آ جائے گا اس چیز کے ساتھ کہ خیانت کی ہو اس کی قیامت کے دن سمت و افاق کلو نفسما کا ثبت پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ایک نفس کو اس کا جو اس نے کیا تھا اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا افامان اللہ ہی کممبا اب من اللہ آیا وہ جو تابے داری کرے اللہ کی رضامندی کی ہوگا یہ اس کی طرح جو کہ گھیرا گیا اللہ کے غصے میں اللہ کے غصے میں گھیرا گیا خیانت کی وجہ سے جہنم اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہوگا اور بہت بری جگہ ہے جانے کی یہ جہنم ہوم دراجات ہوم اے لم یہ افمانت تبار رضوان اللہ کے ساتھ متعلق ہے ان کے لیے دراجات ہے ان اللہ, اللہ کے ہاں کن کے لیے جو اللہ کی رضامندی کی تابے داری کرتے ہیں کہ جو سر فہرست انبیاء ہے انبیاء ہمیشہ اللہ کی رضامندی کی تابیداری کیا کرتے ہیں ان کے لیے درجے ہیں اللہ کے ہاں اور اللہ دیکھنے والا ہے اس کا جو یہ عمل کرتے ہیں لقد من اللہ ازبا سفیم رسول فصیحم یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر من اس احسان کو کہتے ہیں جو جتلایا جاتا ہے منان اللہ جتلانے والا ہے اسے حق ہے مخلوق کے لیے تو منع ہے یا یوحل الذین منولا تب تلو صداقاتی کم بل سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا او ایمان والو مت ضائع کرو اپنے صدقات کو من کے ساتھ جتلانے کے ساتھ ولازا اور برا بھلا کہنے کے ساتھ لقد من اللہ عالل مومنینا اور یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر اور وہ احسان اللہ جتلا رہا ہے اسبا صفیم رسولا جبکہ اللہ نے بیجا ان میں ایک عظیم الشان پیغمبر کو من انفسم ان کی جنس میں سے من انفسم اے من جن عربیان عربین لکھتے ہیں من جن عربیان عربین خطیب صاحب بھی لکھتے ہیں سراج المنیر میں من جن عربیان عربین مسلم لیف ہم کلام ابو بھی سبول ونو وا فکینہ ہی اس لیے اللہ نے بھیجا کہ یہ لوگ رسول اللہ کے کلام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے رسول بھی عربی ہے یہ بھی عربی تھے وون وا فقینہ اللہ والی بصقی غرائب میں بھی یہ لکھا ہے جنس جنس کا میلان جنس کی طرف ہوتا ہے تفصیر و میں آلوسی رحمت اللہ علیہ نے ولی الدین عراقی کا فتویٰ نقل کیا ہے یہاں پہ کہ نبی علیہ السلام کی تین صفات پہ ایمان فرض ہے ایک بشریت عقیدت تحاویہ نے بھی یہ ذکر کیا ہے نبی کو بشر ماننا ایمان بر رسالہ کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے بشر آبد دوسرا عربیت اور تیسرا رسالت اس با سفی ہم پھر ولی الدین راقی کا فتویٰ یہ ہے کہ جو مومن یہ کہے مجھے پتا نہیں کہ نبی علیہ السلام نور ہیں یا بشر ہے تو فلا شک کافی کفری ہی اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے یہ تقزیب کیونکہ اس نے قرآن کی تقزیب کر دی قرآن نے صاف الفاظ میں بشر اور آبت کا ہے اور یہ نبی علیہ السلام کی بشریت اور آبدیت میں شک کر رہا ہے اس بار سفیحم رسولا جب کہ بھیجا اللہ نے ان میں عظیم الشان رسول کو من فسیم کے نفسوں میں سے ان کی جنس میں سے یطلوعم عَلَيْهِمْ ہی یہ رسول پڑھتے ہیں ان پر اللہ کی آیت و کی اور پاک کرتے ہیں ان کو اخلاق رزیلہ سے یوزک قاضی بے زاوی فرماتے ہیں منصول اعتقادی وصول اعمالی پاک کرتے ہیں ان کو منصول اعتقادی و منصولا اعمالی برے عقیدوں اور برے اعمال سے وہی ذکی وی علم و حمل کتاب و اور تعلیم دیتے ہیں ان کو کتاب کی والحکمتہ اور کتاب پہ عمل کے طریقوں کی وہ ان قانون قبل لفیظ ولام مبین اور یقیناً تھے یہ لوگ قرآن اور نبی علیہ السلام سے پہلے خامخہ گمراہی ظاہر میں اب تسلی اولہ عصابت کم مصیبت آیا جب کے پہنچ جائے تم کو کوئی مصیبت اگر پہنچی ہے تم کو کوئی مصیبت تو یقینا پہنچی تھی تم کو قد اسب تم یقیناً پہنچائی تھی تم نے مصیبت مثلی ہا اس کے دو چند بدر میں ان کو قل تم تو کہا تم نے انا کیسے ہو گئے یہ انا ہاضہ کس طرف سے آئی کیسے یہ فتح ملی یا کیسے یہ شکست ملی پھر تم نے کہا انا کہاں سے آ گئی یہ تکلیف انا حاضہ کہتے ہو تم کہاں سے آئی یہ تکلیف قل تو کہہ دیجئے آپ ہوا امن ان دین فسی یہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے ان اللہ اعلیٰ کل شعین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے اب پھر تسلی وما صابقم یومل تقل جمعانی اور وہ مصیبت جو پہنچی تم کو اس دن جب آمنے سامنے ہوئے تھے دو گروہ تو یہ فبی اذن اللہ اللہ کے حکم سے بس اللہ کا حکم تھا اللہ کا امر تھا ولیالم المنین اور اس لیے کہ اللہ ظاہر کر دے مومنوں کو حکمت اب ولیم اللہ ددین اور اس لیے کہ اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو نافقو جس جنہوں نے منافقت کی اللہ منافقوں کو بھی ظاہر کر دے وکیل تال اور کہا گیا تھا ان کو آ جاؤ کتال کرو اللہ کی راہ میں وطفاؤ یا اپنا دفاع تو کرو تو قالو کہا ان منافقوں نے لنا علم و اگر جا ہم جانتے جنگ کا طریقہ لتبانات کم تو ہم تابے داری کر دیتے تم اگر ہمیں جنگ کے طریقے آتے تو ہم آپ کی تابے داری کرتے ہم تو یہ جنگ کر نہیں سکتے ہمیں تو یہ طریقہ ہی نہیں ہم لفری یوم دن اقرب و من ہم یہ منافقین کفر کی طرف اس دن امتحان کے دن بہت قریب ہوتے ہیں ان سے لل ایمان ایمان کے ایمان سے زیادہ کفر کے قریب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے منہوں سے وہ جو نہیں ہوتا ان کے دل میں انہیں منہ سے لا الہ الا اللہ اور دل میں ایمان نہیں واللہ اللہ عالم بھی مایق تو اللہ جانتا ہے اس کو جو یہ چھپاتے ہیں اللہ دینہ قالخوانہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں وقادو اور خود بیٹھے تھے جہاد سے جہاد کے لیے جانے والے بھائی مومن مجاہدین منافقین اور مجاہدین کے بارے میں کہتے ہیں لواؤنہ اگر انہوں نے میں ہماری تابے داری کی ہوتی ماں کوتیلو تو یہ قتل نہ کیے جاتے تو قل آپ جواب دیجیے فد ان انفسی دور کر دو تم اپنے آپ سے موت اپنے گھروں میں موت سے اپنے آپ کو بچا دو ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے ولا تح سبن ددین قطلو فی سبی اللہ تسلی اور تشجیح گمان مت کرو ان لوگوں پر جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں امواتن گمان نہ کرو ان پر آبس مرنے والوں کا امواتن تفسیر زاد المسیر میں ابن جوزی فرماتے ہیں لا تحصب اموات انکل امواتینختلفی صبی اللہ ان مردوں کی طرح گمان ان پہ نہ کرو جو کہ اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہوئے بلاحیا ان بلکہ یہ تو زندہ ہیں اجر کے اعتبار سے ذکر کے اعتبار سے آئندہ رب ہم اپنے رب کے ہاں زندہ ہے دنیا میں نہیں یرزقون انہیں وہاں رزق بھی دیا جاتا ہے رزق بھی برزخی ہے کیونکہ زندگی بھی بر ہے ہم نے حیات الشہداء اور حیات الانبیاء پہ سرے بحث میں مدل گفتگو کی تھی فریقین بھی مات آئیے تو منافقین کا جواب ہوا جو کہ شہداء کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے لو آتا او نا ماں اللہ نے فرمایا انہیں ان کو آبس مردے نہ کہو بلکہ انہیں شہید کہو انہیں بہت بڑی زندگی مل گئی ان دور بہمی اور ذکون فری نا آ خوش ہونے والے ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ نے دین کو اپنے فضل سے اور خوشخبری لینے والے ہیں ان خبروں کی یستب شیرو اور خوش ہونے والے ہیں ان لوگوں سے پر لم الحق جو ابھی ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں من خلفیم بعد میں آنے والے ہیں پیچھے رہنے والے ہیں ان سے اللہ خوفنا علیہم والم یہ زنون کہ ڈر نہیں ہو گئے ان پر آنے والے وقت کا اور نہ یہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت پر پیچھے آنے والے مجاہدین صحابہ جو شہید ہونے والے ہیں ان کی خوشخبریاں لینے والے ہیں تب شیرو اللہ و فضل خوشخبریاں اور بشارتیں لینے والے ہیں اللہ کی طرف سے نعمتوں کی اللہ کی طرف سے اور فضل کی اور یقیناً اللہ ضائع نہیں کرتا مومنوں کا مومن وہ لوگ ہیں اس تجابول اللہ ہی ور رسول جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانتے ہیں ممبادما صابہ ملکر جنہوں نے تابے داری کی اللہ اور اللہ کے رسول کی ممباد ما سابہ ملکر اس کے بعد کہ پہنچ گئی تھی ان کو زخم تکلیف اور غم زخم پہنچ بھی گیا تھا پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع دار تھے ہمرا السد کے واقعے کی طرف اشارہ ہے نبی علیہ السلام آئے تو جبریل آئے نبی علیہ السلام کو کہا آپ نے اسلحہ رکھ دیا ہم نے تو ابھی تک اسلحہ نہیں رکھا اللہ نے حکم کیا ہے کہ جاؤ ان قبیلوں کی طرف جنہوں نے وعدے توڑے ہیں تو بنو نظیر کی طرف نبی علیہ السلام گئے نہیں اللہ نے حکم کیا ہے کہ جاؤ تو نبی علیہ السلام زخموں کی حالت میں اٹھے اور چل پڑے تو مشرقین نے جب دیکھا تو وہ بھاگنے لگے وہاں آگے چل کے ان کا مشورہ یہ ہوا تھا کہ ہم نے ان کو زندہ چھوڑ دیا زخمی حالت میں مار دیتے تو اچھا تھا تو واپس مڑے تو اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا نبی علیہ السلام بھی صحابہ کو ساتھ لے کے چل پڑے جب مشرقین نے دیکھا تو دوڑے کیوں کہ جب شیر زخمی ہو جاتا ہے تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے تو اللہ استجابوا لہر رسول ان لوگوں نے وہ مومن جنہوں نے اللہ کی تابداری داری کی تھی اور اللہ کے رسول کی تابداری داری کی تھی بعد اس کے کہ پہنچ گیا تھا ان کو زخم لینا سنومن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی تھی ان میں سے احسن من تبعیزیہ نہیں ہے من بیانیہ ہے جنہوں نے نیکی کی تھی ان میں سے یعنی یہ سب نیک و کار تھے یہ سب نیک و کار تھے وہ تقو اور خود کو بچایا تھا سستی سے ان کے لیے عجر عظیم ہے اللہ دینہ وہ لوگ کال الحماس ہو جن کو کہا تھا لوگوں نے کال الحماس یہ دو آدمی آئے تھے اور انہوں نے کہا انن ناس قد جماول کم یقیناً یہ مشرقین جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے خلاف میں فخش او تو ڈرو ان سے فضاد او تو زیادہ کر دیا اس بات ان کے لیے ایمانی آثار کو اور بھی ان کے ایمانی جذبات بڑے اچھا اب یہ پھر آ پھر آنے والے یہ کیا آئیں گے ہم ان کے پیچھے جائیں گے تو ایمان کے آثار اور جذبات اور بھی ابھر گئے اٹھ گئے فیما تو الرسول وکال اور کہا ان صحابے کرام نے حسب اللہ ونیم المک وکیل کافی ہے میرے لیے اللہ اور کیا خوبصورت ذیموار ہے اللہ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے ہر خطرے کے مقام پر یہ وظیفہ یہ آیت پڑنی چاہیے اور پھر فرماتے تھے مجھے حضرت صاحب مولانا حسین علی نے یہ وظیفہ دیا اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اس کی سند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا پہنچاتے تو ہمارے شیخ غلام حبیب صاحب ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے میں نے سعودی عرب میں ایک دکان پہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادعیہ اربعہ نقل تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھا تو سنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں تک اس کی صنعت پہنچی ہے وقالو کالو حسب اللہ تو کہا انہوں نے کافی ہمیں ہمارے لیے اللہ اور کیا خوبصورت ذمہ دار ہے اللہ وکیل فن قلب و بھی من اللہ تو واپس ہو گئی ہے نعمت کے ساتھ اللہ کی طرف سے وہ فضل اور فضل کے ساتھ اللہ کی نعمت فتحہ فضل اللہ کا غنیمت لمیم سس ہم سو نہیں پہنچی تھی ان کو کوئی تکلیف و و رضوان اللہ اور تاب داری کی انہوں نے ان اللہ کی رضا مندی کی اور اللہ فضل والا ہے بڑا ان ذالکم الشیطان کم شیطان یقیناً اسی طرح رہو تم مضبوط شیطان ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو فلا تخافو ہم تو مت ڈرو تم ان شیاطین سے اور ان کے دوستوں سے وقاف اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اگر ہو تم ایمان والے اگر تم ایمان والے ہو تو ڈرنا مجھ سے ہے ان سے نہیں ڈرو ولا ان کا پھر تسلی اور خطاب امیر کو غمگین نہ کر دیں آپ کو اللہ دینہ وہ لوگ یوں فی یوں نہ جو جلدی کرتے ہیں کار کفر میں منافقین ہیں نا ان حملیہ در اللہ حش <شَيْء> یقیناً یہ ذرر نہیں دے سکتے اللہ کو کسی چیز کا رید اللہ اللہ یہ جال علوم حسن فلاں ارادہ کرتے اللہ کہ نہ ٹھہرائے ان کے لیے کچھ حصہ بھی آخرت میں آخرت کی نعمت ہو اور ان کے لیے عذاب بڑا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے پسند کر دیا کفر کو ایمان کے مقابلے میں ہرگز ضرر اور نقصان نہیں دے سکتے اللہ کو کسی چیز کا بھی اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک اور گمان نہ کریں وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا ہے ان نملی لم خیر کہ وہ جو مہلت دیتے ہیں ہم ان کو یہ بہتر ہوگا لی انفسم ان کے نفسوں کے لیے نہیں ہم جو مہلت دیتے ہیں اس میں ان کا کوئی خیر اور فائدہ نہیں ہے ان نملی لملی اسدادو اسمن یقینا ہم مہلت دیتے ہیں ان کو اس لیے کہ زیادہ کر لیں یہ گنا یہ استدراج ہے اور ان کے لیے عذاب ہے مہین شرمانے والا ذلت احانت والا اب جہاد کی علت ماں کان اللہ علیزر المومنینا علامان تم علے کبھی نہیں ہے اللہ کہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حال پہ کہ ہو تم اس پر حتٰ یمیز الخبیث من طیب یہاں تک کہ اللہ جدا کر دے گا پلیت کو پاک سے خبیث منافق طیب مومن مجاہد ماقان اللہ علیتلی آمال الغیب نفی الم غیب کی مخلوقات سے اور کبھی نہیں ہے اللہ کے اطلاع دے دے تم کو غیب پر ولاکن اللہ یچ تبی مر من رسلی معیشہ لیکن اللہ پسند کرتا ہے اپنے انبیاء میں سے جس کو چاہے اطلاع الغیب کے تو اطلاع الغیب علم غیب نہیں ہے یہ اخبار الغیب ہے اطلاع الغیب اللہ غیب کی اطلاع کے لیے پسند کرتا ہے اپنے انبیاء میں سے جسے چاہے فیوح الہ ویوح برہو بھی مغیبات خطیب صاحب نے سراج المنیر میں لکھا اللہ نبی کو وہی کے ذریعے بعض مغیبات کی خبر اور اطلاع دیتے ہیں یا خازن میں لکھا ہے تفسیر خازن نے فیوتل آہو علامیہ شاہ من گئی فیت الحو آلہباد علم الغیب حداد نے بھی لکھا سالبی نے تفسیر کبیر نے سب نے یہ لکھا تو یہاں اس بات اطلاع على الغیب کا ہے اور انبیاء کے لیے ہم اطلاع على الغیب اخبار الغیب کے قائلین ہیں فامنو بلّہ و رسول ہی تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر اگر تم ایمان لے آئے اور خود کو بچایا نہ فرمانی سے تو تمہارے لیے اجراظیم ہے اور گمان نہ کر یہ ترغیب للفاق ہے اور زجر بخلا کو ہے ایک سو اسی نمبر آیت گمان نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں بیما تاہم اللہ اس مال پر اس چیز پر جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے گمان نہ کرے ہوا خیر اللہ کہ یہ بہتر ہو ان کے لیے نہ بلکہ یہی مال بل ہوا شر اللہ ہم بلکہ یہ تو شر ہو گئے ان کے لیے سیو جلدی ہے کہ توک کر دیے جائیں گے توک گردن کے گرد چاپر ارد گرد کرنا پٹا ڈال دیا جائے گا ان کو ما اس مال کا بخلوبی یوم قیامتی جس پر انہوں نے بخل کیا تھا ان کو اس کا پٹا ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن قیامت کے دن ان کو اسی مال کا جس مال پر یہ بخل کر رہے ہیں اس کا پٹا ڈالا جائے گا توک پڑے گا ان پر ما بخیلو بھی یوم القیامت توک پڑے گا ان کے جس پر بخل کیا تھا انہوں نے یہ توق پڑے گا قیامت کے دن وللہ اللہ میرا سسلم آواتی اللہ کے لیے رہنا ہے میراس رہنا ہے آسمانوں اور زمینوں کو اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے اب زواجن ہیں اعلی کتاب کو اور ان کی خباصت ذکر ہو رہی لقت سم اللہ قول اللہ دینہ یقیناً سن لیا اللہ نے بات اس کی سن اللہ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیروںگنیا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیا ہے اللہ ہم سے مال مانگ رہا ہے علما لکھتے ہیں کہ یہود ہمیشہ دلیل بلآکس پیش کرتے ہیں دلیل بلآکس بے ادبی اللہ کی ما قالو جلدی ہے کہ لکھیں گے ہم یعنی ہمارے فرشتے ہمارے امر سے لکھیں گے تو نسبت فعل کی عامر کی طرف سنکتبو میں جلدی ہے کہ لکھتے ہیں ہم وہ جو یہ کہتے ہیں وہ قتل اس کا جواب آیت نمبر چونسٹھ سورہ معیدہ میں تفصیل ہے وہاں اور قتل کرنا ان کا کا بغیر کسی جرم کے و اور ہم کہہ دیں گے ان کو قیامت کے دن چکھو عذاب الحریق جلانے والا ظالی کبھی ماں قدم یہ اس وجہ سے کہ آگے بھیجے تھے تمہارے ہاتھوں نے برے عام اور یقیناً اللہ نہیں ہے من للعبید معمولی سر ظلم کرنے والا بھی اپنے بندوں کے لیے ضلع مبالغہ کا سگا ہے لیکن یہ مبالغہ فرق ہے والا بھی نہیں ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے یونس آیت نمبر چوالیس اور نسا آیت نمبر اکتالیس میں اس کا بیان ہے اللہ دینہ ان اللہ عہد علینہ یہ دوسری خباصت دوسری خباست انکار آخری پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ نے حکم کیا ہے ہم کو اللہ نؤمن لرسول رسول ان کے ہم تصدیق نہ کرے کسی رسول کی بھی حت آیات یا نابی قربان ان یہاں تک کہ لے آئے ہمارے پاس ایک قربانی قربان المال اللہ یا تقرب بھی اللہ اس مال کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے تا النار ہن ہنار کے کھالے اس کو آگ قل تو کہہ یہ قد جا کم من قبلی یقینا آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر مجھ سے پہلے بالبینات بیناتے واضح دلائل کے ساتھ وہ بل اور ان معجزاد کے ساتھ قل تم جو تم نے کہے تھے مانگے تھے تو فلی م قتل کیوں قتل کیا تھا تم نے ان انبیاء کو ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے اگر سچے ہو تو کیوں قتل کیا تھا آاہد امر نا فترا تھی فین کس کا یہ تسلی ہے اگر جٹلاتے ہیں یہ آپ کو تو یقینا جھٹلایا گیا تھا انبیاء کو آپ سے پہلے جاؤ بلبیناتھی یقینا آئے تھے یہ امبیا بل واضح دلائل کے ساتھ وزو اور عقلی نقلی دلائل کے ساتھ کتاب المنیر اور وہی دلائل کے ساتھ بینات دلائل عقلیہ زبر نقلیا اور کتاب المنیر وہی دلائل آئے تھے ہم بھی اپنی قوموں کے پاس واضح دلائل کے ساتھ اور کتابوں کے دلائل کے ساتھ اور وہی کتاب منیر کے ساتھ روشنی والی کتاب کے ساتھ وہی کل نفس نزت الموت تشجیح ہے ہر ایک نفس سکھنے والا ہے چکھنے والا ہے موت کا موت کسے کہتے ابانت الرح یا نل بدن کو یا الموت الدی یوب تیل تصرف الروح في بدن بکائی نے نظم و درد پانچویں صفحہ ایک سو پینتالیس پہ لکھا ہر کوئی چکھنے والا ہے موت کا یقینا پورا بدلہ دیا جائے گا تم کو تمہارے اجر کا قیامت کے دن فمن زحزحا تو جو کوئی بچ گیا بچ بچایا گیا آن ناری جہنم کی آگ سے بہت خلل جنت اور داخل کیا گیا جنت میں داخل ہو گیا جنت میں تو فقط فاض یقینا یہ کامیاب ہو گیا زندہ آباد ومل حیات دنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی لامہ الغرور مگر چکھنا دھوکے کا اب تسلی اور تجزیح پھر لطبل فیم عل کم خام امتحان کیا جائے گا تمہارا تمہارے مالوں میں وانفوسکم کم اور تمہارے نفوس میں نفسوں میں وال من ان نمن الدین کتاب اور یقیناً تم سنو گے ان لوگوں سے جن کو دی گئی ہے کتاب تم سے پہلے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شر کیا ہے سنو گے ازن کسیرہ بری بھلی باتیں بہت وہ ان تصویروں اگر تم نے صبر کیا و تقو اور خود کو بچایا سستی سے ذلك کا مناظمل عمور تو یقیناً یہ پکے کاموں میں سے ہے مناظم العمور اے من العمور من معذوما تلعمور یہ واجب اور لازمی کام ہے ویدا خض اللہ یہ تیسری خبر ستاحلی کتاب کی یاد کرو کہ لیا تھا اللہ نے پکا وعدہ اللہ نوت الک کتاب ان لوگوں سے جن کو دی گئی تھی کتاب لتوبین النح الناس کے خام بیان کرو گے اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے ولا تک اور نہیں چھپاؤ گے اللہ کی کتاب کو فن بزرا تو گرا دیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پوشت نبس حقارت کے ساتھ کسی چیز کو چھوڑنا تفسیر مظہری نے لکھا ہے ترک العمل ابھی ہوا کا تم معافی اللہ کی کتاب پہ عمل انہوں نے ترک کر دیا اور اس میں جو کچھ تھا اسے چھپا دیا یہ کتمان انہوں نے دنیا کے لیے کیا تھا وشترو بھی سبن اور پسند کر دیا انہوں نے اس پر دنیا تھوڑی کو تھوڑی دنیا کو پسند کر دیا اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فین المرا بال معروفیبا عید اور پھر دوسل اخبار پانچویں جل صفح دو سو بہاسٹھ پہ حدیث ہے امر بالمعروف کرو نہیں انل منکر کرو امر بالمعروف اور نہیں ان منکر کے ساتھ نیٹا نزدیک نہیں آتا اور رزق دور نہیں جاتا اللہ فبی سمایش ترون تو بہت برا ہے وہ جو انہوں نے پسند کر دیا اللہ تحسب لدین یفرہ بیما آتا گمان نہ کریں وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں اس مال پر جو انہیں دیا گیا ہے یا بیما آتا جو انہوں نے کیا ہے اس پر خوش نہ ہو بیما آتاؤ اے من کتمان الحقی وت تدلیسی امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے گمان نہ کریں وہ لوگ یفرحون بما تو گمان نہ کرو تم ان لوگوں پر جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا وہ کیا ہے کتمان حق اور تدلیس اور اضلاع المومنین امام راضی کہتے اور مدار جو سالکین میں ابن قیم نے پہلی جلد صفحہ 196 پہ لکھا پہ لکھا من تو والزلالات وہ ابو نائی احمدو بیم علم یف اور یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر جو انہوں نے نہیں کیا جو کیا ہی نہیں ان کی وہ تعریف کی جائے بیمالم یف آلو وفا بلمیساک علمالک والم ان ظاہر حاضل آیا و انکانہ مخصوص بہل کتابیں فلاب آدان فلا اب ایت خلفی علماء وحاد العمت السلامی علی الم احلکتابی وہ القرآن وہ اشرف الکتوبی تفصیر خازن میں پہلی جل صفحہ 330 مدارک صفح 223 اور کبیر میں تفسیر کبیر میں امام راضی نے نویں جل صفحہ 106 پہ یہ لکھا ہے کہ صحیح ہے آیت تو تول کتاب کے ساتھ ہے لگتی ہے لیکن بعید نہیں ہے کہ اس میں اس امت اسلامیہ کی علماء داخل ہو جائیں کیونکہ یہ بھی اہل کتاب ہے اور کتاب وہ قرآن اشرف الکتب ہے تو گمان مت کرو ان لوگوں پر جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے بھی لم یہ اس پر جو انہوں نے نہیں کیا فلا تحصب من العذاب تو گمان مت کرو ان پر نجات کا عذاب سے والحم عذاب علیم اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک وللہ ملک اس والارض اب صورت کا تتمہ اور مسئلے توحید اس پر دلائل الالباب کی علامات اور خاص اللہ کے لیے اختیارات آسمانوں اور زمینوں کے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے عیسا علیہ السلام نہیں ہے ان نفی خلق سماواتی والارض بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں وقت اللیل ال نہارے اور لیل و نہار کے بدلنے میں لایا تلی و لباب خامخہ خا نشانیاں ہیں مندوں کے لیے اللہ دینہ عقل مند وہ لوگ ہیں یسکرون اللہ جو یاد کرتے اللہ کو قیامن کھڑے ہوتے ہوئے وقودن اور بیٹھے وہ جنوبی مر اپنے سائڈ پر جنوب یعنی لیٹے لیٹے وہ اتفق فی خلق سماواتی والارضی اور سوچ اور فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں یا تفق لکھتے نہ اولا مالک تھے لہ تفکر کی طرح کوئی عبادت بھی نہیں یہ سب عبادات میں سے اچھی عبادت ہے اور پھر فرماتے ہیں تفک کرو فی الائی ولا تفک کرو فی ذاتی اللہ کی نعمتوں میں سوچا کرو اللہ کی ذات میں تفکر نہ کرو ذات میں نہ صفات میں کیا کرو نعمتوں میں کیا کرو العبد اذا کانت لہو فکر العبد اذا عیدا کانت لہو فکرتن ففیقلی شی ان لہو عبرتن بندہ جب فکر کرتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز میں عبرت ہوتی ہے علمالک ویل المن کرا والم یہ تفک کر فیحا ہے اس کے لیے جو اس آیت کی تلاوت تو کرے اور پھر سوچ اور فکر نہ کرے اس میں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ فی خل قسم اور سوچ اور فکر کرتے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور کہتے ہیں رب بنا ما خلق تہازا باطلا اے ہمارے رب نہیں پیدا کیا تو نے یہ ساری مخلوقات کو باطل اور آب سبحانہ کا پاکی ہے تیرے لیے فقنا عذاب النار تو بچا دے ہمیں جہنم کی آگ سے باطل نہیں پیدا کیا خلقا باطلا بغیر حکمت تفسیر خازن لکھتے ہیں باطل بمانے بے حکمت سورہ سعد آیت نمبر ستائیس میں بھی ہے باطل بمانے فاسد سورہ انکبوت آیت نمبر باون میں بھی ہے اور باطل فانی کے معنی میں بھی ہے اللہ نہیں پیدا کیا تو نے اس مخلوق کو آبس بے حکمت سبحان حکمت ہے نہ سور زاریات آیت نمبر چھپن میں وما خلق تلجن وال صلی اللہ پاکی ہے تیرے لیے فقینہ عذاب النار تو بچا دے ہمیں جہنم کی آگ سے ربنا ابانا ان کمن تد خل انارا فقد ہمارے رب یقیناً تو جس کو داخل کر دے جہنم کی آگ میں تو یقیناً تو نے رسوا کر دیا اس کو اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے من انصار کوئی امدادی اور ابا نا ان منادی سمیا نا منا اے ہمارے رب یقیناً ہم نے سن لیا ایک آواز کرنے والے کو جو آواز دے رہا تھا ایمان کی طرف منادی قرآن منادی نبی علیہ السلام منادی قرآن سریانعام آیت نمبر انیس میں اور منادی سے مراد نبی علیہ السلام سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو, ایک سو پچیس میں ایک سو پچیس میں تو اے ہمارے رب یقیناً ہم نے سن لیا منادی ان ایک آواز دینے والے کو قرآن اور صاحب قرآن کو یونادل ایمان جو آواز دے رہا تھا ایمان کی طرف ان بھی رب بھی کے ایمان لے آؤ اپنے رب پر فعا منہ تو ہم ایمان لے آئے رب بنا لنا زنو بنا اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو وکفر عنا سیاحت نہ اور دور کر دے ہم سے ہماری تکالیف دنیاویا و تو فرا مال ابرار اور موت دے دے ہمیں نیکوں کے ساتھ ابرار کون ہے المتمسیک نبی دین اللہ المتمسکون ابی سنت سید دل اللہ دین اور سنت کے تابے داروں کے ساتھ ہمیں موت دے دے ربنا ابا نا و آتی ما وعدتنا علی رسولی کا اے ہمارے رب اور دے دے ہمیں وہ نعمت جو جس کا وعدہ کیا ہے تو نے ہمارے ساتھ علی رسولی کا اے آلہ لسانی رسول کا اپنے رسولوں کی زبان پر ولا تخذی نا مل قیامت اور مت رسوا کر ہمیں قیامت کے دن ان نہ کلا تخلیف المی عاد یقیناً تو خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کا فسط جاب بل رب تو قبول کر دیا اللہ نے ان کے لیے قبول کر دیا ان کے لیے ان کے رب نے اس دعا کو علماء یہاں لکھتے ہیں کہ جس نے اپنی دعا میں دوسرے آداب کے ساتھ ساتھ شرائط کے ساتھ ساتھ پانچ دفعہ ربنا ربنا کہا تو اس کی دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی یہاں بھی پانچ دفعہ ذکر ہوا ہے اور اعلان کیا رب نے انی لاضی اللہ نے اعلان کیا کہ یقینا میں نہیں ضائع کرتا عملہ عامل منکم عمل عمل کرنے والے کا تم میں سے منظکر مردوں میں سے ہوا یا عورتوں میں سے ہو کسی کا عمل میں ضائع نہیں کرتا بعد من ممبادن بعض تم میں سے بازوں میں سے ہیں یعنی ایک دوسرے سے رشتہ رکھتے ہو فل ندینہ ہا جرو و خریجو بعد حکم ممبادن فدین و نسرتی و وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وہ خریجو من دیا اور نکالے گئے اپنے گھروں سے وہ فی سبھی لی اور ان کو تکلیف دی گئی میری راہ میں وقاتلو اور انہوں نے قطال کیا وہ قتلو اور شہید کر دیے گئے قاتلو و قتل لو کب فر نان ہم سیاتم تو خامخہ دور کر دوں گا ان سے غم ان کے تکالیف ان کے اور خام داخل کر دوں گا ان کو جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں سوابن اے صوب و بدلہ لیں گے یہ بدلہ اللہ کی طرف سے اور اللہ اس اللہ کے ہاں حسن و بہت اچھا بدلہ ہے لا ی غرننا کا تقل لوبل لینہ یہ وہم کا جواب ہے اور دھوکے میں نہ ڈال دییں آپ کو پریشانی کا پھرہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے ف بلا دے شہروں میں تقل اہ تہب بھ تن ن فجیرن فہ اننہ کللا تدریما ہو العلاق وہ انہ لهہ قاتھیللا عندہ اللہ اللہ یوت میں آتا ہے۔ فاجر کو دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑنا کیونکہ تجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں جا رہا ہے اس کے لیے ایسا قاتل ہے اللہ کہ ہاں کہ وہ قاتل اسے قتل کرے گا لیکن اسے موت نہیں آئے گی اور وہ قاتل نار ہے جہنم کی آگ ہے اللہ یہ حدیثر فن خلاما قاتل اللہ تو دھوکے میں نہ ڈال دے آپ کو پریشانی کا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے فل شہروں میں متعاون قلیل یہ چکنا ہے تھوڑا سا سم مموا جہنم جاننم پھر شکانا ان کا جہنم ہے اور بہت برا بچھونا ہے یہ جانم نہاد لاکر لدینت تکو لیکن وہ لوگ جنہوں نے خود کو بچائے جو ڈرے رب اپنے رب سے ات تقوم وہ لوگ جو ڈر گئے اپنے رب سے رب سے ڈر گئے رب کی نافرمانی فرمانی سے اپنے آپ کو بچایا ان کے لیے جنتیں ہوں گی بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں ہمیشہ ہوں گے اس میں نزول من عند اللہ یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے اور وہ بدلے جو اللہ کے ہاں ہیں خیر ال بہت بہتر ہیں نیکوں کے لیے ومن اہل کی تاب و ان نمن اہل کتابی لم امنب اللہ حق پرستوں کا بیان اور یقیناً بعض اہل کتاب میں سے وہ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر وماً ذیل کوم اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف سے وماون ذیل اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف سے خاشعین للہ ان کی طرف خاشعین للہ علی ڈرنے والے ہیں اللہ سے لاشترونبی لا آیات اللہ سمن کلیلہ یہ نہیں پسند کرتے اللہ کی آئے تو پہ دنیا تھوڑی تو یہ لوگ لحم اجر ہم اندر رب ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے ہاں ان اللہ سری اور حساب یقیناً اللہ جلد حساب کرنے والا ہے یادینہ منسبرو و صابرو و رابطو او ایمان والو مضبوط ہو جو اللہ کے دین پر و دوسروں کو بھی مضبوطی کی تلقین کرو و اور تیاری کرو جہاد کے لیے رابطو مرابطہ سرحدات کی حفاظت یا مصبر ہم ہر وقت مصابرہ عند المقابلہ مرابطہ وقت الاحتمال میں تو کافروں سے مقابلے کی تیاری ہو کا امر ہے عیسائیت میں ہر حال میں تیار رہو اس برو ساب و رابطو اومن او و مضبوط رہو تفسیر خازن لکھتے اس برو اللہ تاط اللہ و ادا الفرائض و تلاوت القرآنی ولبلائی ولجہادی و کامل کی تابی و اللہ کی تابیداری پہ مضبوط ہو جاؤ فرائض کی ادائی ادائیگی پہ مضبوط ہو جاؤ قرآن کی تلاوت پہ مضبوط ہو جاؤ تکالیف میں مضبوط ہو جاؤ جہاد میں مضبوطی ظاہر کرو احکام کتاب اور سنت کے احکام میں مضبوط ہو جاؤ وسابرو یلکفار اول آدا آ کافروں اور دشمنوں کے لیے مضبوط کھڑے رہو ورابیتو اے دا و مو ال اعلی جہاد ہمیشہ مشرقوں سے جہاد کرتے رہو تفصیر خاض لی صوفیہ مانا کرتے ہیں اس بیرو عالعمائی و سابر عالل باسائی و را بل آدائی و تقو الردی وسمای لال تفریح بقائے بہت اچھا معنی کیا ہے خازن نے ذکر کیا بیرو عالن نعمائے خوشی کی حال میں بھی اللہ کے قانون پہ مضبوط رہو و سابرو الباسائے اور تکلیفوں میں بھی مضبوط رہو اللہ کے قانون پر و رابط عالآ آدائے دشمنوں کے مقابلے میں تیار رہو و الہ الارض سمائے زمین اور آسمان کے الہ سے ڈرتے رہو لعلکم قم تفلح فل کہ ہمیشہ کے لیے تم کامیاب ہو جاؤ تفسیر محا تفسیر الرحمان مہائمی کی وہ لکھتے ہیں اس برو فتف قری و ساب رو فل مناظرتی و رابط المت دلولات تفکر پہ مضبوط رہو اس برو فت تفکری وساب رو فل مناظرتی اور مناظرے میں مضبوط رہو و رابی تل مدلولاتی اور مدلولات دلائل, دلائل کے ساتھ ربط جوڑ پیدا کرو مدلولات کا دلائل کے ساتھ یعنی مدلولات دعو اور مسلط دلائل کے ساتھ مضبوط بیان کرو وط اللہ اور ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے اللہ کی نافرمانی نہ نا کرو لعلکم تفلحون تفلیون خام کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے تمہاری کامیابی ہی اسی میں ہے یہاں مفسرین نے خصوصا حافظ ابن کثیر نے عبداللہ اللہ ابن مبارک کے اشعار ذکر کیے ہیں اللہ ابن مبارک نے فضیل ابن آیاز کو لکھے تھے وہ اشعار یا آبدل الحرمین لو اب لعلمت لالم فی کفل تلعبو یا آبدل الحرمین لو اب لعلمت لالم فی کفل تلعبو من ابو یغذب خده ددہ فنخورنا بدمائنا تتخذبو اوقا نبو خیلو نا مسبیب نا غباربو لائستی غبارو خیل اللہ فی ان دان تلحبو حضا کتاب اللہ لئی سچ شہید ابی <يَقْزِبُو> مئی انشاءاللہ اللہ میں پھر دوسرے کسی مقام پہ اس ان اشعار کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو سورت میں ان چار مسائل کا بیان تھا بت ترقی جو سورت بقرہ میں مقصد کے طور پہ ذکر ہوئے اللہ کی توحید کا اثبات رسول اللہ کی رسالت کا اثبات جہاد اور انفاق کا بیان صورت مضمون کے اعتبار سے منقسم تھی تین حصوں پر پہلا حصہ پہلی ترسٹھ آیتیں اور اس میں پہلا مقصدی دعوی اور مسئلہ ذکر ہوا جو کہ اللہ کی توحید کا اس بات ہے یہ پہلا حصہ منقسم تھا ابواب آب پر پہلا باب سترہ آیتیں دوسرا اٹھارہ سے پچیس تک تیسرا چھبیس سے ترسٹھ تک ہر باب میں چھ چھ باتیں تھیں اور ہر باب کی پہلی بات دعو توحید بالعدل آیت نمبر چونسٹھ سے ایک سو ایک تک دوسرا باب تھا اس میں اس بات رسالت اور منکرین رسالت کی پندرہ خباستیں جو کہ درحقیقتاً پندرہ وجوہات تھی انکار رسالت کی اور آیت نمبر ایک سو دو سے آخر تک تیسرا حصہ اور اس تیسرے حصے میں جہاد اور انفاق کا بیان مشترک جس کے لیے تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے اور تنظیم کی تاسیس کے لیے تنظیم بنانے کے لیے اصول خمسہ پانچ قاعدے ذکر ہو گئے ایک اراکین جماعت ماہدین ہوں گے سارے دوسرا قانون قرآن و سنت ہوگا تیسرا ارکان فعال ہوں گے چوتھا جماعت پہ اپنا مال لگائیں گے پانچواں غیر رازدار کو تنظیمی راز نہیں بتائیں گے اس پہ دو واقعات تفریعا مرتب کیے گئے واقعہ بدر کا جب اصول کی پابندی تھی تو کیسے فتح ملی اور واقع احد کا جب اصول کی تھوڑی سی کمزوری آئی اصول میں پر پابندی میں تو فتح شکست میں بدل گئی اقول و قول ہستخر اللہ علی و الکم ولی سمسلمین وستخیر الغفور الرحیم اللہ قونا حافی رضاق و خض الخیر بنا سطینہ وجاسلام الاسلام رجا انا الله تعالى على خير خلقی محمد اجمائین